الحمد لله رب والسلام على اما بعد باللہ من فراۃ وسلام آل حبيب الله رسود والسلام حبیب ابوا فرات الله سے سجے رحمتوں بھرے اس سلسلے میں ایک بار پھر آپ کی آمد مرحبہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس کا کرم اس کی رحمتیں ہم پر کہ عید سعید کے مبارک دن میں ان مبارک ساتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو جل میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیکیوں بھرا یہ سلسلہ کرنے کی توفیق رفیق عنایت کی ہے عید کا دن ہے اشاقان رسول دعائیں مانگ رہے ہیں آئیے ہم بھی اللہ ازل کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ شامل حال ہو جائیے شامل دعا ہو جائیے کہ اللہ تبارک و ازل ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی خوب ساری کثرت کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیکیوں میں ہمیں اخلاص کی نعمت اعلیٰ اکاش مل جائے اور یہ نیکیاں آنے والے زندگی کے جو دن ہمارے باقی ہیں ان نیکیوں ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کو اپنے فضل و کرم سے رحمتوں سے بھرپور فرمائے برکتوں سے معمور فرمائے اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکزمجل ان نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے زیادہ نجات بنائے زیادہ آخرت بنائے اس مبارک دن نے آئیں مبارک دن کا آغاز ابتدائی حصہ کیا کرتے کرتے گزارنا ہے اور ابتدا ہی میں الحمد تلاوت کلام پاک معمول ہم برکتیں حاصل کریں گے تصور جما کر اس مبارک دن میں آواز ہی میں آپ کے گھر میں جب تلاوت کلام پاک کی آواز سونجے گی تو برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھر کا آنگن کا رخ کس طرح سے کریں گی جمائی اور لذت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنیے اس کی شیرنی اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ اللہ دیکھیے کیسا سرور آیا کرتا ہے الحمد ہمارے قاری صاحب سلسلے میں جلوہ فرما ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں مصحف شریف بھی سامنے ہے سلسلے میں احمد مرحبہ ماشاء اللہ کیا انتخاب ہے آج کا کیا سنائیں گے آپ آٹھ نمبر ایک سو بیس انشاءاللہ یار آپ ایک سو انسٹھ جی جی بڑے انسٹھ ان شاء اللہ ون ففٹی نائن ان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 جو مہمان ہو اپنے تو سارے مدنی چینل کے نادرین کے ساتھ ہی ہیں. ماشا اور بڑی پیاری تلاوت بھی ہوئی اور موضوع کے اعتبار سے تلاوت کیجمہ کنزل ایمان شریف اور اس, کی اس کا حاشیہ کیونکہ بابرکت دن ہے اور قرآن شریف کی عظمتیں برکتیں ماشاءاللہ نشانی لگی ہوئی یا وقت لگے گا نکالنے میں کی گئی جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں تفسیر ہے تفصیل یعنی ایک نیکی کرنے والے کو دس نیکیوں کی جگہ اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقہ پر نہیں بلکہ اللہ تعالی جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے ایک کے ساتھ سو کرے یا یہ حساب عطا فرمائے اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض فضل ہے یہی مذہب ہے اہل سنت کا اور بدی کی اتنی ہی جزا یہ عدل ہے اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی یعنی دین اسلام جو اللہ کو مقبول ہے ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے اس میں کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق بت پرست نہ تھے تو بت پرستی کرنے والے مشرقین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت پر ہیں یہ باطل ہے تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ عز اجل کے لیے ہے اول یہ یا تو اس اعتبار سے ہے کہ امبائی کرام کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے یا اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم اول مخلوقات ہیں ضرور اول المسلمین ہوئے جی سلام آشیہ سلام اس کا آگے کہ میں سب سے پہلے ایمان لائے جو آیت آپ نے پڑھی اور جی میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اس کا حاشیہ یہ یعنی اس آیت سے یوں چلے گا اور جو رب سارے جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ امبئی کرام کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے یا اس اعتبار سے کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں سبحان اللہ. تو ضرور اول المسلمین ہوئے یعنی ان آیات کریمہ کو اب سنتے ہیں سب سے پہلی بات جو صدر شریعہ نے بیان کی جو تفسیر کے اندر بڑی پیاری بات آپ اچھا فرماتے ہیں اپنا صدر شریعہ میں نے عرض کر دیا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے خزان الرفان میں بہت پیاری بات ارشاد فرمائی یعنی بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کیسا ہے کہ نیکی کرے تو ایک نیکی کی جزا رب قدیر شاید فرما رہا ہے دس گنا پھر آپ اس کی تفسیر میں بین فرما رہے نہایت نہیں ہے یعنی اللہ تمہارا بتالا نے ایک نیکی جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تمہارا بتالا اس کو دس ہی گنا جزا دے یہ نہیں بلکہ رب ربت و تعالی جتنا چاہے بڑھائے لمٹ نہیں ہے باؤنڈری نہیں ہے مطلب آپ سمجھے کہ ون کا ایک کام کیا تو دس گنا یہ ضروری نہیں ہے اس کا فضل ہو تو سات سو گنا اور اس کا فضل ہو جتنا زیادہ بڑھائے اور دوسری طرف جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوا کہ جیسا گناہ کیا اس کے مشر اس کو جگہ دی جائے گی یعنی نیکی کے لیے دس گنا اور گناہ کے حوالے سے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کا بدلہ اگر اللہ تعالی کی رحمت شامل حال نہ رہی تو اسی کے مثل دیا جائے گا زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوئی تو کئی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوگی حساب بھی نہیں ہوگا کتاب بھی نہیں ہوگا پل شراط سے گزرنا مقرر ہے تو وہ ایسے جیسے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر گئے سکون کے ساتھ آفیت کے ساتھ راحت کے ساتھ تو اس انداز کا معاملہ ہوگا پھر آیات میں آگے میری نماز اور آگے ذکر تھا قربانی کا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جینا مرنا یعنی انسان کو اس قدر اعلیٰ تعلیم دی کہ اس کے پاس عبادات دیکھیں بات ہوئی عبادت کی عبادت کس لیے کی جاتی اللہ ہے اللہ تبارا بتانا کہ آج قربانیاں کر رہے ہیں مسلمان جمع <laughs> ہوئے ہیں اس وقت مدین چینل کے ناظرین بھی ہوں گے ایک تعداد اس وقت قربانی میں مصروف بھی ہو جاتی ہے اور جو قربانی میں مصروف ہوئے ان کا قربانی کا عمل آج عید کی نماز پڑھی اچھے لباس پہنے ہوں گے تو اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کام کرنا کار سوباب اور بندے आ کو معلوم ہوتا ہے میں نے یہ کام کیا ہوں کیوں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے نماز پڑھی آج میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی نماز پڑھنے میں عام طور پر دکھلاوا اس معاملے میں دیکھا جائے تو کم ہوگا بنسبت اس نسبت کہ پہ بہت اچھا قربانی کا جانور آیا تو اس میں شیطان وسو سے ڈال کر دکھلاوے کی طرف بندی کی سوچ مائل کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو دکھلاوے سے بچ کر اعلی ہی قربانی کرتے ہوئے اپنی نیتوں کی درستی کرنی چاہیے چاہی لیکن ایک چیز ہو گئی نماز اور ایک بات ہو گئی اس کی آپ کی قربانی کی ایک نماز اور قربانی کی بات ہوئی اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں نماز قربانی کے ساتھ کیا ہوا میرا جینا مرنا یعنی انسان کا ہر ہر عمل آج قربانی ہو رہی ہے آج نماز ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک عمل اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے آمد. کتنی پیاری تعلیمات ہیں میرا خیال نعت خان اسلام رشید آئے تھے قاری صاحب آئے ہوئے ہیں تو نعت میں پڑھواتا ہوں لیکن دو باتیں آپ بالکل کر, کر لیں وہ میرا خیال وہ پیچھے بیٹھ گئے آپ کی جگہ ہے اور میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سلسلے میں آ تھا اور اس کے ساتھ ہمارا چونکہ براہ راست آگے بھی سلسلے کے ان کے معاملات بھی ہیں تو آپ اپنے مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رکھیے اگر تھوڑا سا وقت آپ ہمیں اور عطا فرما دیں انشاءاللہ مدنی پھولوں کا مزید تبادلہ مل جائے گا اور یہ کہ میں پھر اسپیشلی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو عرض کروں گا ویسے تو ظاہر ایک تعداد ہوگی مدنی چینل کے ہی نگران ہیں ہمارے ماضھائی ماشاء ماشاءاللہ اگر ناظرین ہوں گے آج چینل سے جڑے ہوں گے ابھی پاپا کی زیارت کی ہے پاپا کی زبان مبارک سے پیغامات لیے ہیں جنہوں نے عید کی مبارک بادیں بھی وصول کی ہیں اور مدنی پھول دے رہے ہیں اب آپ سے مدنی, آب آب آب سے مدنی پھول لے رہے ہیں آپ بھی انہیں کچھ پیغام اس حوالے سے دیتے جائیں اور ایک تعداد ہوگی جو خالوں کی ظاہر ہے کہ ایک جگہ سورج جلدی نکل جاتا ہے تو وہاں تو جلدی ترکیب بن گئی ہوگی گاؤں تو وہ تو مطلب تعداد ہوگی دیوانوں کی وہ نکل گئی ہوگی نیکیاں کرنے میں مزید اپنی عید کو واقعی عید بنانے کے لیے اور زیادہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا سامان کرنے کے لیے تو ان کے اور کچھ ہوں گے جو تیاری کرتے ہوں گے نکلنے کی ابھی کرتے ہوں گے کچھ قربانی کے جانور میں ابھی آس پاس ہوں گے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ کہتے جائیے اور ان کا بھی تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جائے دل بڑھ جائے یہ مدینہ کے مطلب ایسی ان کو کوئی ہوا ٹکڑا آ کر گئی ہے ایسی انرجی مل جائے کہ بس چل مدینہ ہو جائے بھئی آپ خود سوچئے کہ ایک آپ کا آپ کے پاس ایک مالے تجارت ہے جی آپ کا مال تجارت ہے के سمندر کے پار جس کی مثال دی جاتی ہے امیر السنت نے فیضان سنت میں فضان سنت قدیم میں یہ مثال دی تھی کہ آپ کے پاس ایک مال تجارت ہو سمندر کے پار ایک का کا بکے यहां ایک روپے یہاں حاصل ہوگا اور پار سمندر پار آپ کو ستائیس گنا ثواب ملے پتیس گنا ثواب ملے گی جماعت کی فضیلت کو امیر الوسنت کا ایک انداز یہ ہے عام فہم مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں اس سے بہت, ہے بہت ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے جس طرح ایک بہت پیارا مدنی پھول جس کو مطلب آپ یہ سمجھے کئی دنوں سے امیرہ النت کا یہ مدنی پھول میرے ذہن میں گردش, گردش, کر, رہا گردش کر رہا ہے آپ نے سے سوال ہوا تھا بھائی یہ بد نگاہی سے بچنے کے حوالے سے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ نے اپنی مثال دی کہ میں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے اور مجھے اس ذہن بنانے کا فائدہ حاصل ہوتا وہ آشان کیا وہ فرماتے کہ یوں سوچے کہ دل مشین تیار ہے فلا کو دیکھے گا تو یہ آنکھ میں گھونک دی جائے گی تو اب کیسی تکلیف ہوگی اور دنیاوی ڈرل مشین کی تکلیف ایک طرف اور اگر کل بروز قیامت یا قبر کے اندر اس بد نگاہی کا بندے پر عذاب مسلط کر دیا گیا اس کی تکلیف کس قدر ہوگی تو اس چیز کا ذہن بنانے سے اپرمات کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے تو مطلب آنکھوں کا کفلے مدینہ کا ذہن کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے اور الحمدللہ عملی طور پر بھی ہے اور بارہا ترغیب دلاتے بھی رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اور امیر علیہ سنت کی خاصیت یہ بھی ہے آپ جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتے کوششیں جاری رکھتے رکھتے ماشاء رکھتے ماشاء رکھتے, ماشاء رکھتے رکھتے جب بھی اتنی بڑی تحریک اتنی بڑے معاملات کے ساتھ تو امیر علیہ سنت مثالیں دیتے ہیں اس انداز کی مثال دیتے ہیں جس سے مطلب آج ہمارے جیسے لوگ اسے قبول کرتے تو آپ نے جو مثال دی اس میں یہ تھی کہ سمندر کے حوالے سے مثال دی کہ یہاں پر ایک روپے میں بیچے یہاں ستائیس میں گنا بکے آپ کسے قبول کریں گے تو انسان خود سوچے گا میں ستائیس گنا لوں تو اب آپ کی چر قربانی ہو اور آپ جسے بھی دیں جس سننی ادارے کو آپ وعدہ کر چکے اسے بالکل آپ کو دینی چاہیے اور آپ کو اس معاملے کے اندر بالکل کوشش کرنی چاہیے بلکہ چندے کے بارے میں سوال جواب میں سرکار اعلیٰ ربی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے نقل فرمایا کہ ایسی خال کے جسے کوئی اور گزر بزرگ کا سامان نو بیوہ وغیرہ کے لیے اور سال ہر سال سے دینے کا معمول ہو لوگوں کا تو اسے بھی نہ لیا جائے اگر ایسے لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس نیکی سے روکا جاتا ہے تو اس کو ظلم کہا اس کی پوری تفصیل چندے کے بارے میں سوال جواب میں سرکار عالاد رضی اللہ تعالیٰ کی جزیرے کے حوالے سے ملازہ کی جا سکتی ہے थी. تو اب اس کے بعد میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کا وعدہ نہیں ہے اور آپ کے سامنے مال تجارت خود آپ آپشن دیکھیں تو آپ خود غور کر سکتے ہیں اور ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ کس میں زیادہ فائدہ ہوگا کس میں فائدہ زیادہ حاصل ہوگا میرا خیال قاری صاحب کو کرات کے لیے بلایا گیا تھا ایک اور کرات بھی اگر اجازت ہو تو ہو جائے اور میں آ گیا بیچ میں آپ کے اب آپ کا سلسلہ اسی انداز سے جاری رہا عید الاضحیٰ کا دن ہے جیسے عید علیہ السلام سے خاص نسبت حاصل ہے اس دن کو اور جو واقعہ قرآن مجید مقرا حمید کی سر صاحب میں تیسرے بارہ کے اندر موجود ہے تیبریم علیہ اللہۃسلام کا علیہ السلام کو وہ جو خواب بیان کرنا پھر حتیث میل علیہ صلاحت وسلام کا اس خواب کو قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے سر کو تسلیم کر دینا سر تسلیم کو خم کر دینا یہ واقعہ میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ شاء اللہ آج کے اس سلسلے میں عرض کرنے کی صحادت حاصل کروں گا اگر آپ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني تصابر ماذا ترى قال يا أبا قص علما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وسلهوا للجبين وناديناه أي صدقته يا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وترزنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم فذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشوناه بإصحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إصحاقه ماشاء اللہ اب تو جو سی اس واقعے کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا اللہ میرا آپ کا حضرت امام اہل سنت مجد و, و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ان آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح شاہ فرماتے ہیں ان آیتوں کے ترجمے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تفسیر جو مفت نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے تحریر فرمائی ہے وہ بھی اس کرنے کے ساتھ کروں گا فرمایا فلما بلغ ماحول آیا پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا خالا یا بلیا انّی ارا فلم انی ازباہ کا فو ترا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں تفسیر یعنی تیرے ذبح کا انتظام کر رہا ہوں اور انبیاء عالیہ مثلاط السلام کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال بحکم الہی ہوا کرتے ہیں فرض الما جاتا رہا اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے تفصیل یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ فرزند کو زبا سے وحشد نہ ہو اور اطاعت امر الہی کے لیے وہ برغبت تیار ہو چنانچہ اس فرزند ارجمن نے رضائی الہی ارض وجل پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار فرمایا بیٹے نے کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے فلم اسلم وط الحلجین تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ تفسیر یہ واقعہ مینا میں واقع ہوا اور حضرت ابراہیم علی سلاسلام کے فرزن کے گلے پر چھری چلائی قدرت الہی کے چھری نے کچھ کام بھی نہ کیا ابراہیم اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم خود صدقت قدر بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی اطاعت و فروبرداری کمال کو پہنچا دی فضم کو ربحہ کے لیے بے درخت پیش کر دیا بس اب اتنا کافی ہے ان نہ جز محسن ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو ان نہ بے شک روشن جانچ تھی وہ فد انا ہو بے اور ہم نے ایک بڑا ذبیحا اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا اس میں اختلاف ہے کہ یہ فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام لیکن دلائل کی قوت یہی بتاتی ہے کہ ذبی یعنی ذبح ہونے والے حیرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں اور فدیے میں جنت سے بکری بھیجی گئی تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا وہ ترک نا علی اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی سلام علی ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر ہماری طرف سے نجز ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو ان نہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہے اسحاقین اور ہم نے اسے خوشخبری بھی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں واقعہ زباہ کے بعد حیث اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اس کی دلیل ہے کہ حیث, حیث اسمائل علیہ السلام ہے انہو من عبادن المؤمنین وبشعناہ بی اسحاق نبی من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر لِنفسِهِ مُبِينٌ اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی پر جان پر سری ظلم کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے واقعات پڑھ کر اپنے انبیاء علیہ صلاحت السلام کے نقش قدم پر چلنے کے تحفظ نصیب فرمائے آمین اور جو عید الازہار کے موقع پر قربانیاں لوگ کرتے ہیں ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سنا دیجئے آباد کیا سنائیں گے حل کے بعد مدینے کا موسم ہے جی جی مدینے کی طرح جا رہے ہیں ان شاء اللہ میٹھے نبی کر رہا ہے ما جی کروں گا ماشاء جی اللہ ان انشاءاللہ کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا بی اللہ میرے تو آئی سب کچھ ہیں عالم کچھ ہیں رحمت میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہی کے علیہ فلم رسول وسلم اللہ اِش نبی کا گا کیسا ہے پیارا پیارا یس گیسا گیتنا ہیں میٹھ میٹھا گیت نام ہیں میٹھ میٹھا میٹھے نبی میٹھا میٹھے کروگا ہے مکا سے بالا بیٹھے نیکارو گا م کے سی بھی افضل فزل ہوا مدینہ سے میں اس کے آیا مدینہ ہے سے میں اس کے آیا میٹھے نبی کار کبھی کابا مدینہ کا دے کبھی ہیں کھڑا کاد کبھی ہیں کبا شاہ کرو دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کاندے کا کعبہ دیکھو کان دے کبھی گابا مدین کا دے کا کھا ہوگی سب اس کی جس نے مدین آکر ہوگی شفا کس کی جس نے مدین آکر ہوگی شفا کس کی جس نے مدین آ کے ہوگی نظر بھی دیکھا مدینہ پاک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کرو گا اکی نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا گا جس کے پا اتا ری جو جا ہو جس بات رو ہے سے ندی کرو گا رش اولا سے آلا میٹھے نبی کا گا ہے ہر مقام سے بالا شاء اللہ جزاک اللہ و و بچے من کے سچے کہا جاتا ہے مشہور جملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ان کی شرارتیں معصومانہ شرارتیں اور جو ان کی کلکاریاں ہوتی ہیں جہاں دل میں خوشی داخل کرتی ہیں والدین کے بڑوں کے وہاں ان بچگانا حرکتوں میں بعض اوقات ان کی سادگی اور کے سبب یہ کچھ ایسا بھی کر بیٹھتے ہیں کہ جس میں بڑوں کے لیے بھی نصیحت کے مدنی پھول ہوتے ہیں اگر دیکھنے والی آنکھ ہو اور مدنی پھول چننے کا ذہن ہو تو آپ بھی شاید اتفاق کریں گے کہ کئی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کی بات یا ان کی کسی عادت کو دیکھ کر من جملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ چھوٹے بچے بھی ان کو اگر والدین کوئی کام کہہ دیں یا کوئی بڑا کوئی کام کہہ دیں اور وہ کر ڈالیں انہیں ظاہر عمر کے حساب سے انہیں کوئی کام کہا جائے کہ فلاں چیز اٹھا کر لا دو جب وہ کر, کر ڈالیں وہ کام اور تو ان کے چہرے پر آپ دیکھے گا کہ ایک ان کی جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں ان پہ آپ کو ایک سینس آف ایکمپلشمنٹ یعنی کہ ایک کچھ کوئی چیز حاصل کر لینے کا جذبہ یا کسی ایک احساس تکمیل ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے چہرے پہ آپ کو اس طرح کے تاثرات نظر آئیں گے کہ انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے کسی بڑے کا کوئی کام کر دیا ہے اور ایک خوشی اور ایک اطمینان کی کیفیت آپ کو جذبات ان کے چہرے پہ نظر آتے ہیں اور آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہ کیا ہوگا یہ اتنے چھوٹے بچے کے اندر بھی یہ وصف پایا جاتا ہے لیکن اگرچہ اس کو اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا اس کا لیکن ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کسی نابینا کو سڑک پار کرا دی کسی بزرگ یا بوڑھے اسلامی بھائی کا وزن جو اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ شیئر کر دیا اس کو کوئی کام کر دیا تو دل میں ایک مسرت کی لہر پھوٹتی ہے تو ماں کی ٹانگیں دبائیاں آپ نے اور ان کی خدمت کی سر دبا دیا مالش کر دی ان کے سر میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کے ذہن میں ایک خوشی کی لہر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معذم دینی دینی اعتبار سے جو وجاہت والے شخص ہوں دینی وجاہت جنہیں حاصل ہو دینی عزت حاصل ہو معاشرے میں دینی مقام رکھتے ہوں عالم صاحب ہیں کوئی مفتی صاحب ہیں مسجد کے امام ہیں کوئی حافظ صاحب ہیں معزم صاحب ہیں ہماری مسجد کے محلے کے ان کا اگر کبھی کوئی کام کرنے کا ہمیں شرف مل جائے اور ان کی کوئی خدمت انجام دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو دل میں آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ایک خوشی حاصل ہوتی ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور یہ تو ان شاء اللہ چھ چی نیتوں سے یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے آخرت میں جو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے کرم سے فضل سے وہ تو معاف کیجیے گا وہ تو اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوں گی یہ لیکن یہ سمجھے دنیا میں اس کام کرنے اس کام کرتے ہوئے مجھے دل میں خوشی داخل ہو رہی ہے نا اور ایک اطمینان اور کل کی اطمینان کل کی جو کیفیت تاری ہو رہی ہے یہ تو ایک بونس ہے سمجھ لیجئے اللہ تمہارا کو تعالیٰ گویا کہ دنیا میں ہی اس کا اگر اس طرح سے یوں سمجھ لئے سمجھ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے کرم سے ہمیں مل رہا ہے ایک نعمت مل رہی ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ دن جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر اولاد سے پاک ہے ماں باپ سے پاک ہے بے نیاز ہے وہ ہم بندے ہیں اس کے عاجز بندے ہیں وہ ہمارا مالک ہے خالق ہے ہم ایک عام انسان کا کام کرتے ہیں ہمارے دل میں ایک اطمینان قلب کی ایک کیفیت ہم پر تاریخ ہو جاتی ہے تو ذرا اس دن کی عظمت کا تو اندازہ لگائیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شاعر اسلام زندہ کرنے میں اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہوں گے شاعر اسلام پر عمل کرنے میں کامیاب ہوں گے ایک اسلام کی عظیم نیکی قربانی جو کا جو سلسلہ ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت ہو رہی ہے تو اپنے خالق اور مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کس قدر اطمینان کی اور لذت انگیز اور سکون کی کیفیت پیدا ہوگی خوشی طاری ہوگی آپ قربانی کر رہے ہیں نماز نماز عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مطالعہ جو عطا کردہ ہے اس کے احکامات کے مطابق پڑھ کر آئے ہیں رب دو کی بارگاہ میں دعا کر کر آئے ہیں کتنی ساری خوشیاں سمیٹ کر آئے ہیں عید کا دن ہے بہت زیادہ آپ پھر آپس میں مل رہے ہوں گے یوں بھی بہت زیادہ خوشیوں کا تبادلہ ہو رہا ہوگا اتنا بھرا خوشیوں بھرا دن نیکیوں بھرا یہ دن جس میں آپ اللہ وجن کی رضا کا سامان کریں گے مدنی چینل کی طرف سے آپ کو مبارک ہو بہت زیادہ اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے اس دن کو بابرکت دن کو مزید بابرکت بنانے کے لیے اور زیادہ نیکیاں آپ کو کروانے کے لیے مدنی چینل آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا الحمدللہ ہمارے آپ جانتے ہیں عید پہ اتنی لائف ٹرانسمیشن ہوتی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ ڈبل بارہ گھنٹے ہی شاید یا دن کے اکثر حصے میں تو مسلسل تانتا بندھا رہتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو ان آج بھی ایسا سلسلہ ہوگا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ہمیں امیر اہل سندر کی نگران شعرا کی صحبتوں کے فیض اٹھانے کا بھی موقع مل جائے گا تو آج کے دن آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے نیکیاں کرتے رہنا ہے نیکیاں کرواتے رہنا ہے خوب خوب رحمتیں لوٹنے لٹانے کا سلسلہ ہونا چاہیے اور اس خوشیوں کے موقع پر آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور خوشیوں کا تبادلہ کیجیے ملنا ملانا کیجیے لیکن شریعت مطالعہ کو ضرور پیش نظر رکھیے اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو تمام جائز کام اینڈ اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے انشاءاللہ حصول ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے بالجل کر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس دوران آپ کی کالس بھی تشریف لائیں گی معذرت چاہتا ہوں میں آپ کے خدمت میں پیش نہیں کر سکا نمبرس چلیں اب دوہرا دیتا ہوں میں ذمہ داری تو ہے میری پوری ایک تعداد کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا لیکن مجھے اپنی ذمہ داری بھی نبھانی ہے 02134942526 صفر دو ایک تین چار نو چار دو پانچ دو چھ ایک اور نمبر سماعت فرما لیجیے زیرو ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو سکس صفر دو ایک تین چار نو چار دو چھ دو چھ فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر آپ ای میلز بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے قاری صاحب الحمدللہ موجود ہیں تلاوت کلام پاک سننا چاہیں خان اسلامی بھائی ہیں یہ آپ ان سے ضرور فرمائشیں کیجیے منقبتوں کی حمد شریف کی نعتوں کی اور اور اصلاحی کلام کو سننا چاہیں آج کے دن کو مزید بابرکت بنانا چاہیں چشم بہ روشن دل ماشاد اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کیا سنانا پسند ہے اپنی بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا فرمائش ہوتی تھی دل میں ایک خیال جاگتا ہے کہ یار یہ ناز شریف پڑھنی چاہیے تنہائی میں یا بعض اوقات تنہائی میں پڑھیں گے تو سامنے بھی پڑھ دا لیں گے تو اگر آپ کا اپنا چوائس پوچھا جائے آپ سے آج تو آپ کیا پڑھیں گے مرحبا آج چلیں گے را کے پاس جی اچھا ابھی ابھی اطلاع آئی ہے امیر اہل سنت میں آپ سے ضرور بات کروں گا لیکن مسئلہ میں نے یارز کیا تھا کہ قبولت کی شاید کوئی گھڑی تھی کہ امیر اہل سنت کی ذات مبارک کے بھی صحبتوں کا فیض اٹھانے کا موقع مل جائے گا عاشق رسول کو دیکھنے سے عشق رسول اور خوف خدا کے حامل شخص کو دیکھنے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوا چاہتے ہیں وبارک وسلم محترم ہوں پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عید کے دن جہاں قربانی کا سلسلہ ہے مدنی چینل کی مدنی بہاریں بھی ہیں آپ شیخ رریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور امیر اہل سنت کے عید گزارنے کا کیسا انداز ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ذریعے آپ قصیدہ بردہ شریف اور ناطے بھی سن رہے ہیں یعنی الحمدللہ للہ مدنی چینل کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ مدنی چینل کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کے مدنی چینل کے لیے کیا تاثرات ہیں آج کے اس براہ راست جو نشست جاری ہے اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپ اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کی سکرین پر نمبر موجود ہوگا آئیے ایک کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے سلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں قائم خانی سے کر رہا ہوں سب سے پہلے میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامد برکاتہ عالیہ کو عید الاضحیٰ کے اس پر مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک مطالعہ آپ کا سایہ تا دیر تک قائم و دائم فرمائے اور اس کے علاوہ میں تمام مدری چینل کے ناظرین کو بھی آج کے اس پر موقع پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج کا یہ پروگرام اللہ سن اللہ یہ میں بہت شوق کے شوق سے دیکھتا ہوں اور ہم سب لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مدری چینل کو قائم اور دائم فرمائے اور مدری چینل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی جو خدمت یہ کر رہے ہیں اس کو جاری ہو ساری فرمائے آمین شکریہ, شکریہ جزاک اللہ خیر میرپور سے کال کی گئی ہے ہمیں اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ عام طور پر جیسے ہوتا ہے نا کہ ایام عید آتے تو ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے مبارکباد دینے کا بہت اچھی بات ہے اور عید کے ایام میں خوشی کا اظہار یہ مستحب ہے ساتھ ہی ساتھ وہ امیر علیہ سلطت کی ہر جگہ جہاں سوچ منفرد ہے وہاں اس معاملے میں بھی, بھی انفرادیت ہے کہ جو بھی موقع ہوتا ہے وہاں سے مبارک باتنی نیکی کی دعوت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کسی चल کا پتہ چلا کہ بچے کی ورادت ہوئی تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی ورادت ہوئی تو پھر اس کو انفرادی کوشش کرے نیکی کی دعوت دے جیسے کہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا پرسوں جس طرح وہ برائے راست خاکے یعنی یہ مدنی چینل ہی کا خاصا یوں سمجھے کہ ہمارے خاکے بھی براہ راست ہو جاتے ہیں اور امیر عالیہ سنت کی موجودگی میں جو آپ اونٹ اور بکروں دمبے وغیرہ جام بندے ہوئے تھے وہاں تھے اور اس پر ترکیب ملاقات اور ملاقات سے واپسی ہو رہی تھی تمہاری مجلس نے ملک کے رکن موجود تھے وہاں پر اب ان سے بات چیت ہوئی تو ان مدنی پھول آپ نے دینا شروع فرمائے اور مدنی پھول دیتے ہوئے مدنی حلیے کے حوالے سے پھر وہ مزید کوشش کیا آپ کیا پوتے کی ولادت ہوئی ہے اطلاع ملی ہوگی تو پھر آپ اس کی خوشی میں تیس دن مدنی قافلے میں سفر کیجئے تو جہاں خوشی کی بات ہوتی ہے وہاں نیکی کی دعوت کا ذہن یعنی مبارکباد کا ذہن ہماری ایک تعداد ہوتی ہے جس طرح عید کے ایام میں مبارکباد بھی پیش کرنی چاہیے خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے عید کے ایام میں تحائف بھی دینے چاہیے عید کے ایام میں سلح رحمی کی نیت سے رشتہ داروں کے ہاں جانا آنا جہاں شریعت مطالعہ کی پاسداری کے ساتھ یہ سارے کام کرنے چاہیے مگر صرف مبارکباد پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے نیکی کی دعوت کا ذہن بھی ہونا چاہیے آپ کسی کے ہاں گئے وہاں جا کر بھی کوئی رسالہ ہی دے دیا جائے تحفے کے اندر ساتھ ہی ساتھ کوئی دین کی باتیں بیان کر دی جائیں آپ کسی گھر کے اندر پہنچے آپ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں نیکی کی دعوت دے دوں اب فرض کر آپ کا ایک ذہن بنتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی مبارکباد کے ساتھ مجھے نیکی کی دعوت بھی دینی ہے اب آپ اپنے اندر وہ طاقت یا جذبہ وہ چیز پاتے نہیں کہ میں نیکی کی دعوت دوں تو کیا کریں آپ صرف اتنی سی بات کریں بھائی وہ آپ کے یہاں مدنی چینل اگر آپ لگا دیجئے اور اس کے گھر میں جا کر مدنی چینل یعنی یہ برقی مبلک کو گویا آپ خوش آمدید کہہ دیجئے مرحبا ویلکم کر دیجئے تو آپ اگر مدنی پھول دینے میں پیچھے رہ گئے تھے تو, تو یہ مدنی پھول خود ہی دے دے گا ماشاءاللہ تو آپ اگر اتنا سا کام بھی کرے تو اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا مگر عام طور پر ہم صرف مبارک بات کی حد تک رہ جاتے ہیں کیا مطلب کیا ہوتا ہے مبارک مبارکباد کا یعنی ایک چیز لازمی بات ہے مبارکباد کا مقصد اور مطلب وہی جو عام متبادل ایک ذہن کے اندر ایک بات عام طور پر آتی ہے کہ بندہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے لیکن در حقیقت تو دیکھا جائے کہ یہ عید بھی جس طرح رمضان مبارک کی عید گزرنے کے بعد ہمیں رمضان مبارک کے ایام گزر جانے کے بعد ایک نعمت عید کی دی گئی کہ ایک کچھ ایام مشقت کے ساتھ گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسا موقع دیا کہ اس میں بندہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نیکو کی ہوتی ہے جو مطلب ان کے الفاظ نہیں وہ سمجھے کہ اب سمری خلاف عرض کیے جاتے کہ اس مہینے میں جس نے مشقت کی اس کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے تو اسی طرح ان ایام قربانی کو رب تبار و تعالی کی اس اہم ترین نعمت کو اللہ تبار و تعالی کی شکر گزاری کے ساتھ گزارنے کا نام یوں سمجھے عید ہے کہ یہ دس ایام ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل فضیرت کے حامل اور ان ایام کے اندر آپ یو سمجھے کہ یہ دسویں تو بھی جاری ہے جی جی آپ کا غروب تک تو اب ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کی اور جنہوں نے قربانی کی ہر شخص سامنے والے نے قربانی کی میرا اس نے دن یہی ہونا چاہیے اس سے اللہ رب العالمین کی رضا کی, لیے رضا کی, لیے کی لیے بہت اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ اسے برکت دے میرے لیے دعائیں ہونی چاہیے اور مجھے اس کی مبارکباد دینی چاہیے آپ نے ایام گزارے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو گزارا اور ایک بہت اچھے انداز سے آپ نے گزارا آپ کو مبارک ہو ساتھ ہی ساتھ میرا اپنا دہن اپنے لیے یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا نیتیں کی کیا میرے پاس دی... کیا میری سوچ تھی اور کن نیتوں کے ساتھ میں نے اس قربانی کے فیل کو سر انجام دیا اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے یعنی جس پر قربانی واجب نہیں ہے جو اس کی شرائط پائی جاتے ہیں اب ان شرائط کے پا نہ پائے جانے کی بنا پر جن سے قربانی واجب ہوتی ہے اگر میں نے قربانی نہیں کی تو قربانی کرنے والوں کے ان افعال کے ساتھ میں کس قدر راضی ہوں اور اللہ تبار وطالیہ کی راہ میں قربانی کا کس قدر ذہن ہے اس کے بارے میں مجھے غور کرنا چاہیے یعنی یہ ایک مشہور ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اسی کی عید ہے قربانی قربانی اور عید اس کا کیا تعلق ہے آپس میں قربانی اور عید لازمی باتیں جس طرح آپ کے بھی علم میں ہی ہوگا کہ یہ تو بزرگوں کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں اور یہ شریعت مطالعہ نے ہم پر لازم کیا ہے اور اس ہی بنا پر ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں تو ابھی انہوں نے مبارکباد دی تو میں اس کال کی طرف ایسی آپ کے ساتھ آ گیا کہ مبارکباد ہی نہ ہو مبارکباد دی اور اپنے تاثرات سے نوازا ان کو کیا لے کی گی دعوت دے دے دا. دا. ان کو نکی دعوت تو میں دے رہا ہوں کہ آپ کے لیے نہیں یہ انہی کے لیے خاص نہیں اگر یہ اسلائی بھائی اور اسی طرح مدی چینل کے ناظرین ایک چیز یہ بھی عام ہو جائے کہ ہم مبارک مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان ایام میں نکی دعوت کا ذہن بنا شاء اللہ اور مطلب آپ سمجھے کتنوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تعطیلات ہوتی ہیں اور پھر ہر کوئی بعض سب کا تو آپ کو بہت مصروف ملے گا جیسے گوش فروش ابھی تو شاید مدنی چینل دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہوگا لیکن بعض طبقہ فارغ بھی ہوگا اب یہ فارغ طبقہ اگر مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے اور اسی طرح اگر کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے مدنی کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی برکتیں پائے گا تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں رشتہ داروں کے جانا آنا ہو وہاں پر لنگر رسائل کی ترکیب ان شاء اس کی برکتیں حاصل ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مدنی پول سماج فرمائے کہ مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت دینے کے مختلف انداز رسالہ تحفے میں دے دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدنی چینل ان کے گھر میں آن کروا دیا مدنی چینل اپنے ساتھ بٹھا کر دکھا دیا تو یقیناً ایک بہت بڑی نیکی کی دعوت ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے وہ راہ راست پر آ سکتا ہے اور یقینا انسان کے ساتھ بھلائی کرنا بھلائی کا ارادہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے یعنی کسی کے بارے میں آپ صرف یہ سوچیں کہ یار یہ نیک بن جائے یہ سلاد و سنت کی راہ پر آ جائے یہ نمازی بن جائے یہ گناہ چھوڑ دے یہ نیکیوں کے رستے پر آ جائے کسی کے لیے صرف یہ سوچنا یہ بھی ایک نیکی ہے اور اللہ وبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بھی اجر عطا فرماتا ہے آئیے مزید کالز کی طرف سنتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی اللہ محمد السلام علیکم وعلیکم <سلام> السلام <سلام> ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احمد میرا نام ملتان سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ والی نا سنا دے ٹوٹ بن گیا ہوتا اور دست سے نہ ہو گیا ہوتا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی اللہ مدنی ملا ملتان سے اور نعت سننے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے ان ضرور آپ کو سنائیں گے نعت انشاءاللہ شاء اللہ مزید کال سنا دیجیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی میں عائشہ طاریہ شخصینے کی کو چونتا ہوا میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو اور میرے پیارے پیارے باقا جان کو اسلام علیکم سب کو میری طرف سے عید مبارک مدنی چینل بہت اچھا ہے اور اس کے سلسلے ایک سے بڑھ کر ایک مجھے باقاعدہ جان کی منتبت مسلک کا تو امام ہے یہ آج قادری سنا دے السّلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا خیال ہے آج جب میں آ رہا تھا یہاں پر تو اس وقت میرا بھی یہ ذہن بننا تھا کہ یہ امیر علیہ سنت کیا جب اونٹ نہر ہوتا ہے کبھی دوسرے دن کبھی تیسرے دن اور اس کے بعد جب نعت خواہ بھائی یہ نات پڑھتے ہیں اور امیر علیہ سنت کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ایک منظر چند سالوں پہلے دیکھا تھا وہ یاد آ اور یہ شعر یاد آ اور ماشاءاللہ اللہ آج مو پہلی مو نات کی فرمائش اور خواہش بھی آ گئی ہے ان مل کر سنتے ہیں صلوا <سؤال> على الحبيب صلى الله تعالى على محمد <سؤال> صلوا على الحبيب الله تعالى محمد صلى الله تعالى صل الله عليه الدنيا على يا صل الله يا حبيب الله شی میں دنیا میں پیدا نہ ہوا د محس میں خلد میں گیا گر نہ وہ بچاتے تو نہ ہوا ہوتا قدر شیر کا حل غم ختم ہو گیا ہوتا محترا ہوں پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ کلام شیخ تریقت امیر اہل سنت کا کلام ہے اور جیسا کہ آخری مصرے سے ظاہر بھی ہے امیر اہل سنت نے یہ کلام مرتب فرمایا ماشاء اللہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے اس طریقے کے اشعار ہیں کہ کاش میں انسان نہیں ہوتا بلکہ اونٹ ہوتا یا اپنے مرشدی کے کرتے کا تار بن گیا ہوتا یا سینے کا بال بن گیا ہوتا حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو ایک انسان یہ تمنا کرے کہ میں کرتے کا تار ہوتا یا میں سینے کا بال ہوتا اگر یہ اس کے ذہن میں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس وسوسے کی کاٹ کے لیے صحابہ کرام علیہم الردوان کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام علیہم الردوان میں سے بھی بعض کی سیرت میں ایسا ملتا ہے کہ جنہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ جو کلام ہے یہ صحابہ کرام علیہم علیہمردوان کی سیرت اور ان کے اقوال کے بالکل مطابق ہے اپنے وسوسوں کی کارٹ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث اور ان چیزوں کی سمجھ اور عطا فرمائے پیارے اور محترم اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بھی براہ راست مدنی چینل پر آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں صلی صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علی ان کی نے دل کے ان گن چلا دے ہیں ان کی نے دل کے ان گن چلا دے ہیں جس را حچل دے اپ جس را چل دئیے ہیں گوچے بتا دیے ہیں جس را ہل دے ہیں گوچے بتا دیے ہیں ان کے جب یا گئی ہیں سب وم بولا دیے ہیں جب یا آ ہیں سب وم بولا دے ہیں اللہ اب بھی سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کیمو سانو رو رو کیمو سان بہ دے ہیں رو رو کے مو سان دریا بہانے ہیں آنے دو یا دو, دو, دو اب تو پانی جانب آنے تو تمہاری جانب کشتی تم چھوڑی کشتی تمہیں پچھوڑے لنگ لندر اٹھا دیے ہیں ملک کے سوکھن کی شاعری تم تم رضا موسل مول کے کی شاہی تم کو رضا موسل مول کے کی شاہی تم کو رضا موسلم جس سم سے آ گئے ہیں میرے رضا, رضا جس سم سے آ گلے ہیں سیکھ بٹھا دیے ہیں جس سم سے آ گئے ہیں سس کے بٹھا دیے ہیں سم سے آ ہیں ان کی محقن دل کے ان کھلا کھیل ہیں ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد وصب وبرک وسلم یار محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سن رہے تھے اور اس سے پہلے امیر اہل سنت کا ایک ہم نے ایک انداز دیکھا کہ امیر سنت کے ساتھ اسلامی بھائی مدنی اسلامی بھائی مہمان آنے والے مہمان اور آپ کے ساتھ رہنے والے اسلامی بھائی کس طرح دسترخوان پر جمع تھے اور آپ اور آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما رہے تھے اور کھانے کے دستر پر کس طریقے سے آپ نیکی کی دعوت کا بھی آپ نے سلسلہ جاری رکھا تھا مہمان نوازی شیخ شیختریقت امیر علیہ سنت کی ذات میں آج جو آپ نے ملاحظہ کی یہ آج سے نہیں ہے بلکہ برسوں سے یہ سلسلہ ہے کہ امیر علیہ سنت کے پاس جو بھی مہمان آتا ہے آپ مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاطلام جن کی آج یہ قربانی جو ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی اس میں ایک یاد ہے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے فرزند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا اور جنت سے ایک مینڈا لایا گیا اور وہ ایک پورا ایک واقعہ ہے مگر یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ سلاط والسلام کی ذات میں یہ وصف بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلاط والسلام مہمان نواز تھے اور ایسے زبردست مہمان نواز تھے کہ آپ کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے بعض اوقات پندرہ پندرہ دن تک آپ علیہ السلاط والسلام جو ہے کھانا تناول نہیں کرتے تھے آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی مہمان آتا مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے قرآن مجید سرکان حمید کی ایک آیت کی تفسیر میں اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ علیہ سلاط و السلام کے ہاں کئی دنوں تک مہمان نہیں آئے اور آپ تمنا کرتے تھے کہ مہمان آئے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانے کا سلسلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں جو ہے وہ مہمان بنا کر بھیجا اب فرشتے چونکہ کھانے پینے اور جو انسانی جو معاملات ہوتے ہیں ان سے پاک ہیں یعنی کھانا پینا ان کے سفت نہیں ہے مگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلط نے انہیں نہیں پہچانا اور جب دیکھا کہ یہ میرے پاس مہمان بن کر آئے ہیں تو آپ نے جلدی جلدی جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا اور آپ کے یہاں بڑا جانور پالنے کا بڑا رواج تھا بڑے جانور بکرے کے مقابلے میں جو بڑے جانور ہے وہ پالنے کا رواج تھا آپ کے یہاں زیادہ پائے جاتے تھے تو آپ نے جلدی سے جو ہے وہ اسے بھون کر اور روٹیاں پکوا کر اور ان کے آگے مہمان نوازی کرتے ہوئے پیش کی مگر آپ یہ دیکھتے تھے کہ جو مہمان جو آئے ہیں ان کے سامنے جو کھانا رکھا گیا ہے وہ کھا نہیں رہے بلکہ ان کے ہاتھ اوپر سے گزر جاتے ہیں تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں کھانا کیوں نہیں کھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا چنانچہ یہ بارواں پارہ اور سورہ حوت کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ وہ جو آئے تھے اور ان کے آنے کا مقصد ایک قوم پر عذاب کرنا تھا مگر ان کا آنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام کی حلم اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کی مہمان نوازی کا بھی ایک پہلو اس میں پوشیدہ ہے چنانچہ یہ سورہ حود کی آیت نمبر 69 69 میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ ابراہیم سَلَامًا ترجمہ کنزول ایمان اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مشدع لے کر آئے بولے سلام سلام کہا اس کے حاشے میں لکھا ہے کہ مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام بہت مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناؤ نہ فرماتے تھے اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ پندرہ روز سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا آپ اس غم میں تھے ان مہمانوں کو دیکھتے ہی آپ نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی کیونکہ آپ کے یہاں گائے بکثرت تھی اس لیے بچڑے کا بنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ بڑے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلط والس کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا اور آپ کو آپ اس گوشت کو پسند فرماتے تھے گائے کا گوشت بڑے کا گوشت کھانے والے اگر سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت کر لیں تو مزید ثواب پائیں گے جیسا کہ یہاں سے اس تفسیر کے اس نقطے سے یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ بڑے کے جانور کا گوشت ظاہر عید قربان کا سلسلہ ہے اور تقریبا ہر گھر میں ہی یا محلے میں اور خاندانوں میں خوب قربانیاں ہو رہی ہوں گی اور گوشت کھانے کا سلسلہ ہوگا مگر احتیاط کے ساتھ جیسا کہ امیر نے سنت ہمیں مدنی پھول دیے اس سے بھی کھاتے وقت اگر نیتیں اچھی کر لی جائیں تو ثواب کمایا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت کر لی جائے تو اس پر بھی ثواب کمایا جا سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کال کرتے ہیں اپنے تاثرات سے بھی نوازتے ہیں آئیے کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں سن الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد میرا से بھاگل پور سے بات کر رہا ہوں سر جی سب سے پہلے تو میں پورے جو سن رہے ہیں مدینہ چینل کو اپنی طرف سے بہت بہت دلی مبارک کہ اس کے بعد میں کہوں گا کہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے اور بہت ہر ٹائم اس کے اوپر دینی نات لگی رہتی ہیں اور تلاوت لگی رہتی ہے اور بہت سی اسلامی چیزیں لگی رہتی ہیں بس یہی کہنا چاہوں گا میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ مدنی چینل آپ جس طریقے سے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی طریقے سے مدنی چینل کی دعوت کو مزید عام کیجیے جو بھی آپ کے رشتے دار ہیں عزیز و قربا ہیں آج کل پرسوں اور جب جب آپ جس جس کے گھر جائیں وہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی موجود ہے مدنی چینل آن کرنے کی دعوت دیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو یہ جملے ادا کرنے کا مدنی چنئی کی دعوت دینے کا ضرور ثواب ملے گا آئیے ایک کلام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا یا یا نبی نبی نبی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 سم سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سم سے بالا ہو والا ہمارا ن سم سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا لالا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کا دولا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی, نبی ملک کون میں امبیا تاج جی تاجدار تا جارا جی کا آقا ہمارا نبی پر نو بدلی رسو نو کی ہوتی رہی پرنو بدلی رسو نو کی ہوتی رہی चांद बंदनी कहानी के नाम हमारा नबी या नबी या नबी या नबी या नबी हमザ رضام مجھے کے ہیں بے بیکسو کا سہارا ہمارا نبی بے بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و بارک وسلم پیارے و محترم اسلامی بھائی اسی طرح مدنی چینل کے ساتھ رہیے ان شاء اللہ آپ عید کا لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ علم دین کے مدنی پھول نیکی کی دعوت سننے کا سلسلہ اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں آپ سنتے رہیں گے اور ان شاء اللہ آپ کو ایک علم دین ساتھ ساتھ آپ کو عید کے دن بھی ملتا رہے گا الیکٹرانک مبلک کے ذریعے اس وقت مدنی چینل پر ریکارڈڈ آزان کا وقت ہوا جاتا ہے آئیے آزان سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جزاک اللہ ترجمہ کنز ایمان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ افاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں ان آیات مقدسہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے داروغا ان سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے اہل تقوا کا بیان آپ نے سنا جو عمل کرنے والے ہیں ان کی فضیلت آپ نے سنی واقعی دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے کام کرنے میں کامیاب ہو گیا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہے ورنہ دنیاوی ترقیاں دنیاوی جاہ و حشمت فقط دنیاوی معاملات کے اندر کامیابی اور آخرت میں اگر ناکامی ہو تو یہ کچھ کمال کی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بس یہی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں وہ کام کرنے میں کامیاب ہو سکیں جو ہمارے پیارے پیارے رب الزوجل کو راضی کرنے والے ہوں جی ہاں آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے ایک مرتبہ میں پھر چاہوں گا نمبر اسکرین پر نمایاں کر دیا جائے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کالز جو ہے وہ ہمیں کر سکیں بہرحال کچھ کال جو ہے وہ موصول ہو چکی ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جی سنائیے مدنی چینل کے ناظرین آج عید قربان کے پہلے دن دن گزار کر ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ خانوال سے سر بول رہا ہوں میرا, سوا, میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ناز شریف آ, آ, کہنا چاہتا ہوں کہ جی, وہ کیا بات ہے مدینے کی یہ مجھے نعت بہت اچھی لگی اور میں جب بھی سنتا ہوں تو میں جھوم رکھتا ہوں آپ برائے مہربانی یہ نعت میری فرمائش پر یہ لگا دیں گی جی, وہ کیا بات ہے مدینے چلیے جی انشاءاللہ شاء آپ کو سناتے ہیں <coughs> اور بھی کال اگر ہو تو سنا دیجئے کری غلام کہتا ہوں جناب گجرات سے ڈکی میں سب مدینہ بری سے عید مبارک سب کو میری طرف سے اور, اور مدینہ میں صورت اخلاق کی تلاوت سنا دیں نہ شریف بھی چمک تو جسے پاتے ہیں تب پا والے میرے دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ نا شریف مجھے سنا دیں مہربانی آمین ماشاء اللہ مدری چینل آپ لوگ دیکھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں برکتیں مدنی چینل کی ظاہر ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں مدری چینل دیکھتے رہنے کی توفیق ادا فرمائے جہاں آپ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے عام کیجیے لگتا ہے کہ اسلامیہ منتظر تھے کہ نات کا وقت ہو اور ہم اپنی فرمائش جو پیش کر سکیں چلے جی وقت بھی ہو چکا ہے تو تین کلام ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں اس وقت سب سے اولا ہمارا نبی چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے اور وہ کیا بات ہے مدینے کی ایک کلام ان میں سے کوئی آپ سنا الرحیم ان شاء اللہ ہم پیش کروں گا اس کے بعد پھر سب سے اولا والا ہمارا نبی جو فرمائش کی گئی سر ہے اٹھا او میری دعا ہے سر ہے تج سے دع ہے کی رخ کی جان جاؤ جاؤ تو تجھ سے بیری دع ہے with me ہے یا خدا کچھ سے میری ڈبل گے جا جاؤ کچھ سے مے تج سے جے پلار تج گو آ سے نبی جی سب سے مار بیمار بیو جاگے نی بال گے चां तम दान पे जी जी ने पां سو رام رام دی جی دے واہ کیا بات ہے لو خیرہ ما شاء امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی کا کلام امیر علیہ سنت دامت برکات مولا علیا کا کلام بھی ہم نے سنا انشاءاللہ وقتن فوقتن ہم کلام بھی سنتے رہیں گے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج قربانی کا دن ہے حضرت سجدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی جنہوں نے قربانی کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کا اپنی رحمت کے شایان شان عجر عطا فرمائے لفظ قربانی تو بہت وسیع ہے جس کا ایک معنی جانور قربان کرنے کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں اس عید کا نام ہی عید قربان کہا جاتا ہے لیکن اس دن سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ عید قربان ہمارے لیے کیا سبق لاتی ہے اور اس عید کے جو ہم دن مناتے ہیں اس کے پیچھے کیا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ مدنِ پھول الحمد رب العالمین وسلات والسلام علیہ سید الانبیاء عید المرسلی دس ذی الحجہ گیارہ ذی الحجہ اور بارہ ذی الحجہ یہ تین دن ایام قربانی ہیں مسلمان الحمد ہر سال ہر صاحب نصاب شخص پر شریعت متحرہ نے حزب شرائط قربانی کو واجب فرمایا ہے تو صاحب نصاب حضرات بھی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارن میں پیش کرتے ہیں جانور ذبح کرنے کی صورت میں اور شوق ہی شوق میں بعض وہ حضرات بھی کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہوتی شرائط کی روح سے دیکھا جائے تو وہ فقیر شرع ہوتے ہیں غنی نہیں ہوتے لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریزا حاصل کرنے کے لیے سنت ابراہیمی زندہ رکھنے کے لیے وہ بھی قربانی میں حصہ لیتے ہیں تو قربانی اللہ کبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا ایک ذریعہ ہے بظاہر یہاں پر ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کے گوشت کو کھایا جاتا ہے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے فقرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے دوست احباب میں تقسیم ہوتا ہے تو بظاہر ایک غذا کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے لیکن در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غذا حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے پرانے پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرتے وقت تقوع پرہیزگاری کو مد نظر رکھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی قربانی پہنچ جاتی ہے قبول ہو جاتا یعنی گوشت اور اسی کو سمجھ لینا کہ یہ قربانی ہے تو یہ دراصل یہ قربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اب یہ گوشت کو استعمال کرتا ہے غریبوں کو دے کر تقسیم کر کے ثواب کا حقدار بنتا ہے پہلے زمانے میں جب قربانی ہوا کرتی تھیں جس پہ قربانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کی جاتی تو وہ جانور کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا ذبحہ کرنے کے بعد ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر راک کر دیا کرتی سے آتی تھی آسمان کی جانب سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو جلا دیا کرتی تو جس کی قربانی کا جانور یوں آگ کے ذریعے جل جایا کرتا تھا تو وہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی یعنی اس کو کھایا نہیں جاتا تھا کھایا نہیں جاتا تھا اس کو مطلب اس طرح رکھا جاتا تھا اور اگر آگ نے نہیں جلا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی رہی تو اب یہ پہلے زمانے میں مطلب یہ قبولیت ہونے نہ ہونے کا بھی ایک اظہار اب اللہ تعالی کا اس امت محمدیہ یہ پہ احسان ہے کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت عطا فرمائے گی فکلو منہا کہ اس میں سے کھا لوں وہ اپنے ملکانیاں ول اس طرح اجازت غریب فکرا محتاج ان کو بھی دینے کی ان کو کھلانے کی ہمیں حکم دیا گیا یعنی ایک آسانی ہے اس امت کے لیے اس امت بھی پیش کی قبول بھی ہونے کی اس میں ہے صورت اور بھی اجازت ہوگا ان شاء اللہ اب اس میں مزید یہ ہے کہ اگر تقویٰ پرہیزگاری کو مد نظر رکھا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگا میں قبول ہوگا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پات میں صورت الحد میں اشاد فرمایا لئی اللہ لوہ مُحا وا ولا کے یا نالح تقوا کہ تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اس کے خون اللہ تک نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی چیز تمہارا تقوا ہے تو تقوی اور کو مد نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی پھر سنت ابراہیمی زندہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارض کیا ہے کہ یار قربانیاں کیا ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمائے کہ یہ تمہارے والد تمہارے باپ حضرت سید اللہ ابراہیم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر قربانی کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے کہ جب قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں مقام قبولیت پا جاتا ہے تو قربانی میں اذر و ثواب بھی ہے اور دوسرا یہ یہاں پر ایک جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ قربانی جو ہر صاحب نصاب پر واجب فرمائی گئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرنے کا بھی یہاں مال خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب ملتی ہے مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال کے بعد ایسے بھی غریب ہیں کہ جنہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں انہیں گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا ایسے بھی غربت اور افلاس کے حالات سے دو چار لوگ موجود ہیں تو قربانی کا ایام میں یوں ہر طرف گلیوں میں ہر محلے میں جانور قربان بکثرت ہوتے ہیں یوں غریبوں تک بھی گوشت پہنچتا ہے تو ایک مسلمان کی خیرخواہی بھی اس کے اندر ہے اور اس میں یہ کہ ایسار کا جذبہ بھی ہوتا ہے ایک مسلمان کے ہم اس کی پریشانی میں کام آتے ہیں تو ہمیں شریعت میں قربانی ہم پہ جو واجب فرمائی جو قربانی کا حکم ہے اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنا مال قربان کرتے ہیں وہیں غرابہ اور فقرہ کا بھی یہاں پہ ہمدردی اور خیال بھی پایا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب قربانی کا لفظ آتا ہے قربان کرنے کا خرچ کرنے کا نام آتا ہے تو وہاں پر فقط مال جو ہے وہ اول ذہن میں آتا ہے اور عموماً یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے فقط وہی اللہ کے راہ میں قربانی کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ اسباب ہیں کوئی اس کے پاس دنیاوی اسباب ہیں مال ہے کوئی سامان ہے اس طرح کی اشیا ہیں تو وہی اثار کر سکتا ہے وہی قربان کر سکتا ہے وہی خرچ کر سکتا ہے جب کہ اگر ہم غور کریں تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمارے شب و روز کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہیں چونکہ قربانی کا ایک بنیادی مقصد دوسروں کی خیر دی ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا غریبوں کی خیر خواہ ہے اور اس کا گور ہے وہ امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے تو ایک جو کامن چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دوں ایک ایثار کا جذبہ ایک قربانی کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے تو یہ جو کانسیپٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ہم غور کریں کہ جب قربانی کے اندر یہ بھی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں میں ایسار کا جذبہ بیدار ہو قربانی کا جذبہ بیدار ہو تو یہ فقط مال پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہم بہت ساری مثالیں مثال کے طور پر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اب آپ کو سیٹ میسر آ گئی, لیکن آپ کا بھائی برابر میں کھڑا ہے آپ نہیں بیٹھتے اگرچہ چیب آپ اس کے قریب ہیں آپ کا حق یوں ثابت ہے کہ عرف یہی ہوتا ہے کہ جو سید کے زیادہ قریب ہے وہ اس کو پا لیتا ہے لیکن اب اپنا وہ حق دور رکھ کر اب اپنے بھائی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ایک یہ صورت اب اس کے اندر نہ مال خرچ ہوا نہ اس کے اندر کوئی ساز و سامان آپ نے خرچ کیا بلکہ فقط ایک اپنی جو شہر تھی ایک اپنا حق تھا وہ اپنے دوسرے کی بارگاہ میں پیش کر کے گویا کی قربانی دی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کیونکہ غرباغ کے بارے میں یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح کا رکھتے ہیں کہ ہم تو نہ قربانی کر سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں نہ ہی اس طرح کی خیرخاہی کے کام کر سکتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں اسی طرح اجتماع کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر کراؤڈ جمع ہے کسی محفل کے اندر ہیں آپ اب وہاں پر جگہ عموماً کم پڑ جاتی ہے زیادہ کراؤڈ ہونے کی صورت کے اندر اب یہاں پر بھی آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹ کر بیٹھ جائیں اور دوسرے مسلمان کے لیے آپ جگہ کو کشادہ کر دیں اسی طرح اور بھی کئی ایسے مواقع اگر ہم غور کریں تو نظر آ سکتے ہیں بیسک چیز کیا ہے کہ آج کے دن سے یہ قربانی کا دن ہم نے منایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ضیافت کا دن ہم نے منایا اب اس سے سبق کیا ملا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جانور ذبح کیا اور اس کے اندر بھی جو ایک تماشے کی صورت ہوتی ہے لطف اندوز ہوئے محظوظ ہوئے اب زبا ہونے کے بعد گوشت آ رہا ہے گوشت بن رہا ہے تقسیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تقسیم بھی کر دیا اب وہ اچھے اچھے کھانے ہم نے بنائے کھا لیے کھا پی کر اب تھک ہار گئے ہوں گے اور اب جو ہے وہ ناظرین بھی شاید بعض اونگ رہے ہوں کیونکہ رات کا وقت جو ہے وہ اب گزرتا چلا جا رہا ہے سارے دن کی تھکاوٹ کے ساتھ اب ہم یہ سوچیں کہ آج کا ہم نے دن گزارا قربانی پیش کی ٹھیک ہے ثواب کی بات ہے ماشاءاللہ جس نے اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو کیا ہوگا ضرور ادر پائے گا اپنی نیت کے مطابق لیکن وٹ دا کنسپٹ بہائنڈ دس اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ جو ہمیں حکم دیا گیا اس سے ہمیں مزید کیا درس حاصل کرنا چاہیے تو ایک مدن پھول یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ مالی قربانی بھی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے مختلف مواقع زکوٰۃ میں بھی یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ زکوۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ایک طرح سے مسلمانوں کو خرچ کرنے کا ترغیب ہے حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے ہمسایوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے میرے جو بھی حلقہ احباب کے اندر ہیں ان کے لیے دل میں قربانی کا جذبہ بیدار کرنا ہے امیر علیہ سنہ فرماتے ہیں کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے تو اگر آج کے دن ہم اپنے دل میں یہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہم نے قربانی کے ایک اور مقصد کو حاصل کر لیا اللہ تعالی ہمیں اس جذبے کی جو ہے وہ عطا فرمائے برکت صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں جی کی سیرت جی مبارکہ جی میں غور کیا جائے تو یہ بھی حضرات ایک دوسرے پر اپنی گویا جانی نچھاور فرمایا کرتے تھے ماشاء ایک غصبے کے موقع پر صحابہ کرام علی میں رقوان کی صفت میں سیرت میں یہ واقعہ تاریخ میں قلم بن ہو چکا کہ ایک غصبے کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور تھے اور الپش ہائے پیاس پیاس لگی ہے تو یہ وقت رخصا تھا ان کا اور پیاس کی شدت میں وہ اللہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو کسی سننے والے نے جب پیاس کی شدت کا احساس دیکھا تو فوراً کہیں نہ کہیں سے وہ پانی کا بندوبست کر کے ان کے پاس حاضر ہوتا ہے تو جیسے ہی ان کے پاس پہنچتا ہے ایک اور زخمی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف سے وادت الاتش تو اب یہ جو پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پیاس کا مط... کیا اظہار کر کے پانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو پلا دو اب وہ جو پانی پلانے والے جو صحابی تھے وہ جب آگے پہنچتے ہیں دوسرے تک تو تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے اللہ تو اب وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں پہلے اس کو پلا دو ماشاء اب وہ جاتے ہیں تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زخموں سے چور ہیں ان کے پاس آ کے جب پانی کے لے کے ان کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ان کا وصال ہو گیا اب وہ چاہتے ہیں دوسرے کے پاس آتے ہیں ان کے پاس پہنچتے تو ان کا بھی وشال ہو چکا ہوتا ہے پہلے صاحب جنہوں نے پانی کا مطالبہ کیا ان تک پہنچتے ہیں تو وہ بھی دنیا پانی سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی شہادت کا مرتبہ پا جاتے ہیں تو یوں وقت آخر بھی ہمارے صحابہ کرام علی میروان اپنے بھائی پر اپنے بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہیں مجھے پیاس لگی ہے میرے بھائی کو بھی پیاس لگی اور پیاس بھی کیسے وقت میں اور کیسی جگہ پر ہے میدان جنگ ہے زخموں سے چور ہیں زمین پر تشریف فرما ہے اتنی بھی سکت نہیں کہ خود جا کر پانی پیئے یعنی کتنا پیارا ایک حسن ہے اور ایک کیسی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور کیسا ان میں ایبزالو کرنے کا ایک جذبہ تھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اصلاف ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لمر تبدیلی رحمۃ اللہ علیہ, وسلم <تصفح> علیہ وسلم نے تمیز موافرین میں جو ہے وہ اس کو نقل فرمایا ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز کھانے کی حاجت ہوتی تھی جیسے جو پینے کا بتایا گیا ایسے ہی اگر ان کو کوئی چیز کھانے کی حاجت ہوا کرتی تھی تو اس پر بھی جو ہے وہ اپنے ہمسائے کا یا اپنے جو قرب و جوار میں رہنے والے ہیں ان کا خیال فرمایا کرتے تھے ان پر اشار کیا کرتے تھے فقی والی رحمۃ اللہ, اللہ تعالی فرما، فرما، جو ہے رحمتہ اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بکری کی سری کسی نے سڑکیں سڑکیں کی تو وہ سڑک لے کر کے وہ جو ہے انہوں نے دن ہے آج سریاں ہو سکتے کئیوں کے گھروں میں ابھی بھی موجود ہوں بڑا گوشت تو ہو گئی سری کے بعد چلی جی غور سے سنیے تو بکرے کی سری جو ہے وہ صدقہ کی انہوں نے جو ہے وہ پیش کی جو ہے وہ کسی کو تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سری اپنے جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے ان کو جو ہے وہ ان کو پیش کر دی ان کو بھی ضرورت تھی لیکن انہوں نے آگے جو ہے وہ اس کو اشار کر دیا اس طرح سے وہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یہاں تک کہ وہ ستر گھروں سے ہوتی ہوئی جنہوں نے وہ سیری جو ہے وہ پہلے نمبر پر جب وہ پیش کی تھی جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو تو ان تک وہ سیری جو ہے وہ دوبارہ پہنچوان اللہ. اللہ تاریخ کیا ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کیسا جذبہ اور کیسی ایک ماشاءاللہ خوبصورتی اسلام کا حسن ہے آپ بھی آج گوش تقسیم کر رہے ہوں گے ابھی گزشتہ دنوں جو مدر مذاکرے تھے تو امیر علیہ سنت دامد برکاتم العالیہ نے ہمیں یہ ترغیب ارشاد فرمائی اور اس ترغیب پر عمل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ گوشت ظاہر جمع ہوتا ہے اور بکثرت جمع ہوتا ہے ضرورت سے زائد ہی ہوتا ہے تقریبا اچھا اب ہمارا جذبہ کیا ہوتا ہے عموما ایک عمومی بات کی جاتی ہے جب بھی بات کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ سبھی اس پر عمل کرتے ہوں ایسا ہی کرتے ہوں کہ جو گوشت مجھے زیادہ پسند ہے گویا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے میرے نفس کو اس کی حاجت ہے اب وہ گوشت میں نے سنبھال کے رکھ لیا کلیجی ہے یا ران کا گوشت ہے پشت کا گوشت لذیذ ہوتا ہے بعض اور بھی مخصوص حصے ہوتے ہیں جانور کے کہ جس کا گوشت بہت رغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے مفید بھی ہوتا ہے اب وہ سارا گوشت بنا سنوار کر ہم رکھ لیتے ہیں اب جو گوشت تقسیم کرنا ہے اس میں ہم اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے آپ غور کر لیں آپ نے کیا کیا آپ نے آج گوشت تقسیم کیا ہوگا تو اگر واقعی یہ جذبہ آپ کے دل میں بیدار تھا یار میں وہ گوشت آج تقسیم کروں گا وہ گوشت دوسروں کو دوں گا جو مجھے زیادہ پسند ہے یا جو عمدہ ہے اور جو ایک نارمل قسم کا گوشت ہے وہ میں کھا لوں گا چلے ایسا نہ بھی ہو تو کچھ گوشت میں نے اپنے پاس رکھ لیا عمدہ اور کچھ عمدہ میں سے صدقہ کیا کسی فقیر کو دیا ہمسائے کو پیش کیا اپنے کسی عزیز کو یا اقربہ میں سے کسی کو پیش کیا تو یہ ہمارا امتحان ہے ایک طرف تو وہ ہمارے اسلاف کہ ایک سیری کا اس طرح سے صدقہ کیا گیا کہ گھومتے ہوئے پہلے کے گھر پر آ پہنچی کیا ماشاءاللہ خوبصورت وہ انداز تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا سبقہ نصیب فرمایا اور دل, دل کو زیادہ بھاتی ہے پسندیدہ ہو جی جی اس چیز کا صدقہ کرنا تو یہ انسان کو بھلائی کے بالکل قریب کر دیتا ہے ماشاءاللہ اللہ قرآن اللہ پاک میں فرمائے گئے لند تنالبر تو کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو رائے خدا میں تو اس آیت کریمہ میں جب یہ بتایا گیا اپنی من پسند چیزیں جو من کو بھاتی ہیں انسان کو اچھی لگتی ہیں نفس مائل ہوتا ہے جس نفس مائل ہوتا ہے تو اپنے نفس کی کاٹ کرتے ہوئے بندہ وہ چیز اپنے کسی بھائی کو پیش کر دے تو اس طرح بھلائی کو پا لیتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں شکر بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ شکر زیادہ صدقہ کرتے ہیں تو فرمایا اس لیے کہ مجھے شکر بہت زیادہ محبوب ہو تو Allah. ایک من پسند چیز کو رائے خدا میں پیش کرنا یہ انسان کو اس چیز کے مقابلے میں کہ جس کی تب اتنی رغبت نہیں تھی لیکن اگر فقیر شرح کا کام بن جاتا ہے تو یوں اس کا گزر اوقات ہونے پر انشاءاللہ ثواب تو اس پہ بھی ہے لیکن کامل ثواب زیادہ ثواب ہاں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں عمدہ اور پسندیدہ چیز خرچ کرنے کے لیے ان ہم بھی کریں گے نیت کر لیجئے مگر چینل کے ناظرین بہترین موقع ہے اور اس موقع پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا عمل کرنا یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ جب چیز وافر ہوتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے اگرچہ یہاں پر بھی وہ چیز تو ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ اب گوشت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس کثرت ہے اب صدقہ کیا تو ٹھیک ہے ضرور سوا ملے گا ماشاءاللہ اللہ لیکن ایک سٹیپ اور آگے بڑھنا چاہیے کہ ان دنوں میں بالخصوص جن دنوں میں ہمیں خود اس کی بہت زیادہ حاجت ہے اور وہ شہ اتنی وافر مقدار میں نہیں ان دنوں میں بھی ہم اس شے کو راہ خدا میں صدقہ کریں خیرات کریں بہرحال امیر سنن نے جو مدر مذاکروں میں ترغیب ارشاد فرمائی تھی کون کو نیت کرتا ہے کہ میں اپنی پسند کا اور جانور کے گوشت میں سے عمدہ گوشت اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا انشاءاللہ شاء آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کو انشاءاللہ ایک قلبی سکون اور لطف بھی محسوس ہوگا نیتیں بھی کرتے چلے جائیے کالز کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے کالر اسلام بہیم کو بھی چونکہ ہم دعوت دے چکے ہیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر بھی اسکرین پر چل رہا ہے تو چلیے ایک دو کال سنتے ہیں پھر ان اپنے اسی موضوع کو کہ قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آگے بڑھاتے ہیں جی سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام تاریخ ڈسٹرکٹ شیار کو بات کر رہا ہوں جی آپ کا چینل بہت اچھا ہے اللہ اس چینل پہ مزید رحمتیں اور درکت نازن اور اس کو صدا قیامت تک روزہ تک اس کو چلائی رکھے میں امیر اللہ سنت وال جماعت کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں میرا مدین چینل کی وساطت سے ان تک میرا اسلام پہنچا دیجیے اور مجھے امام امام احمد رضا خان قادری کا اکلام ہے سونے والے جاتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے وہ پلیز اگر ہو سکے تو سنا لیجیے اللہ علیہ ہماری ضرور کوشش ہوگی جی سنائیے مزید سنائیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں پنجاب سے تو سب سے پہلے تو میں مزید چینل اور اس سے متعلقین جتنے بھی ہیں ان کو سلام اور ان کی امت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی پیارے پیارے سلسلے جو ہے وہ مزرس چینل پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ آج ہم نے گوت کے حوالے سے بہت ہی پیارے مسائل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملے پریکٹیکلی طور پر بھی ہم نے دیکھا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تک ہم نے جو گوت وغیرہ کھایا ہے اس میں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور انشاءاللہ اللہ جو ہے ہم احتیاط کریں گے اور مختلف کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم نہ جانتے ہوئے پہلے ہم نے جو غلطیاں کی ہیں صحیح طریقے سے ہم نے ذبح نہیں ذبح کیا ہوا یا گوشت وغیرہ کی احتیاط ہم سے نہیں ہوئی اس کے بارے میں کیا ہوگا ضرور انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ کو مزید بھی سنا دیجیے میں فضل حسین تلگان سے بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں ہمارا نبری چینل بہت ہی اچھا اور دل کو چھو لینے والا ایک چینل ہے روزانہ آپ کی جو میں پروگرام سنتا ہوں مجھے اتنا وہ لگاؤ ہو گیا ہے اتنی اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میری طرف سے تمام مدنی چینل والوں کو اور تمام جو عملہ ہے ہے سٹاف ہے ان کو میری طرف سے بہت بہت, بہت بھی مبارک تو سر میری یہ ایک فرمائش ہے کہ مجھے لات سنی ہے جی جی آآ آآ آآ آآ آآ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ضرور سنائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ماشاء اللہ دنیا بھر میں مدنی چینل کی دھوم ہے اور کیوں نہ ہو کہ واقعی مدنی چینل مدنی چینل ہے یہ وہ چینل ہے کہ جو سو فیصد شریعت متحرہ کے مطابق ہے شرعی امور سے پاک فقط علم دین کو عام کرنے کے جذبے کے تحت لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت یہاں پر سلسلے نشر کیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب یہ جذبہ کار فرما ہو پھر امیر سنت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت کی راہنمائی حاصل ہو تو پھر اصلاح کے مدنی پھول کیوں نہیں کھلیں گے گلچن اور گلزار کیوں نہیں مہکیں گے ماشاء جنہوں نے بھی مدنی چینا کے سلسلوں کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا پھر عرض کروں گا جہاں آپ برکتیں حاصل کر رہے ہیں دوسرے کیوں محروم ہو اس کی دعوت کو خوب خوب عام کیجیے کل بھی انشاءاللہ ہماری براہ نشریات ہوں گی پرسوں بھی سلسلہ ہوگا ویسے تو سارا سال ہی چلتا ہی رہتا ہے تو دعوت کو عام کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو برکتیں ملیں گی یہاں ایک بہت ہی پیارا سوال کیا ہمارے اسلام نے تأثرات کے ذمن میں کہ پہلی مرتبہ بقول ان کے میں نے گوش سے متعلق اس قدر معلومات حاصل کیے ہیں ابھی ہمارا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی امیر علیہ سننا دام البرخاتم العالیہ کا جو گزشتہ برس ایک ٹیکٹیکلی جانور کے اعضا بیان کیے گئے تھے وہ اس کا اقتباس جو وہ چلایا گیا تھا اور واقعی ایک بالکل منفرد انداز اور ایک ٹیکٹیکل انداز ہے شاید آپ کو یہ معلومات کہیں پر اس طرح سے دی جاتی ہوں میں نے تو نہیں دیکھا تو بہرحال اس کی برکتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں لوگ اصلاح پا رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اب ان کا جو ہے وہ دل بیدار ہوا ہے اب ان کو یہ خوف ہے کہ جو پہلے ہوتا رہا اس کا کیا پہلے جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وضاحت بھی نہیں ہے کہ پہلے جانور کے ممنوع اجزا میں سے کون سا جوس کھایا ہے بعض اجزا وہ ہیں جن کا کھانا حرام ہے جی بعض کا مقروع تحریمی ہے اور جی بعض سے میں کراہتے تنظیحی ہے جی تو اب یہ جو بے احتیاطی ہوئی ہے پچھلے سالوں تو گزشتہ سالوں میں احتیاطی کس درجے کی ہے اگر انہوں نے وہ اعضا کھائے کہ جن کا کھانا حرام ہے جی تو ان پر توبہ لازم فرض اور اگر مقروع تحریمی ہے جن کا کھانا وہ کھائے تو ان پر توبہ واجب ہے اور اگر مقروع تنظیحی چیزیں کھائی ہیں تو خیر اس پہ توبہ تو ان پہ لازم نہیں ہے لیکن اب یہ کہ اگر وضاحت ہو جاتی ہے کون کون سے جوس کھائے تھے تو اس کے مطابق ان کو توبہ تو کا کا حکم لیکن ان حکمران کیا مرحبہ مدنی چینل الحمدللہ للہ سے دیکھتے ہیں جب ان کو ان معلومات حاصل ہو رہی ہے گوشت میں ممنوع جو اجزا ہیں وہ مدنی چینل پہ دکھائی بھی گئے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے فیضان سنت میں بھی ان کو تحریر فرمایا ہے اطلاع گھوڑے سوار میں بھی ان بائیس اجزاء اعضا کا تذکرہ موجود ہے تو اس میں یہ کہ بے احتیاطی کس درجے کی اس کا حکم ان کو عرض کر دیا گیا کہ اگر وہ حرام تھا تو ان پر توبہ فرض ہے لازم ہے اور اگر مکرو تحریمی کوئی جوس تھا وہ کھانے میں آ گیا تو توبہ ان کے اوپر واجب بہرحال صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے تو اب یہ ان کو چاہیے کہ اب آئندہ احتیاط کریں کریں گھر والوں کو گوشت میں جو ممنوع چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلائیں کہ آئندہ کھانے میں یہ چیزیں ہمارے گھر میں نہیں پکیں گی اس کے لیے میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ گوشت ہم سارا سال ہی ظاہرے کھاتے ہیں اور مرغی میں بھی اس طرح کے اجزاء ہوتے ہیں جن کا کھانا منع ہوتا ہے فقط یہ بڑے جانور ہی میں نہیں ہوتا تو یہ رسالہ اب حاصل کر لیجئے قربانی کے دنوں میں تو کچھ نہ کچھ لوگ ذہن رکھتے ہیں دعا یاد نہیں ہوتی تو وہ زبا کے وقت پڑھی جانے والی دعا کے لیے رسالہ حاصل کر لیتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ابلاغ گھوڑے سوار جو امیر سندت کا رسالہ ہے ابھی موجود نہیں ورنہ میں زیارت کروا دیتا اگر میسر ہو جائے تو انشاءاللہ شاء آپ کو ماشاءاللہ یہ زیارت بھی کر لیجئے یہ پاکٹ سائز ہے یہ رسالہ آپ حاصل کر لیں اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ صرف قربانی کے دنوں میں نہیں بلکہ سارا ہی سال یہ ہمارے لیے مفید ہے جب وہ سارا سال کھاتے ہیں تو اس کے آزاد کی پہچان اور اس کے بارے میں معلومات بھی سارا ہی سال ہونی چاہیے تو چونکہ انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے تو پڑھنا آسان ہوتا ہے ابھی بھی دو دن باقی ہیں دو تین دن مزید چھٹی دی ہے تو مدری چینل کے ناظرین اس کو حاصل کرنے اور انہیں دو تین دنوں کے اندر اندر پڑھنے کی بھی نیت کر لیجیے تو ان کا اب فقط مدری چینل دیکھا سنا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے کہہ کر چلے گئے تو جو کما حقوق فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ پھر کیسے حاصل ہوگا وہ ایسے حاصل ہوگا کہ رسالہ حاصل کریں گے اس کو پڑھیں گے اور نہ صرف پڑھیں گے بلکہ سمجھیں گے مصرح سمجھنے مصرح کے بعد بھی جی جی ویب سائٹ پر بھی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی نوٹ کر لیجیے مدری چینل کے وہ ناظرین کے جو مکتبت المدینہ تک فیزیکلی رسائی ان کے لیے ممکن نہیں دنیا میں بے شمار مقامات پر مدنی چینل دیکھا جاتا ہے تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں ڈبلو ڈبلو یہ ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اسے حاصل کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ بے شمار برکتیں ملیں گی ہماری گفتگو جاری ہے قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بزرگوں کے واقعات کا سلسلہ جاری تھا بیچ میں آپ کے کالس کو شامل کیا چلیں جی جو دو کلاموں کی فرمائش آئی ہے اگر ایک ایک دو دو اشار ان کے سنا دیں پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں آپ مزید بھی کال جو ہے وہ ہمیں کر سکتے ہیں نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جیمد اللہ عید کا دن ہے اور ایک اسلام بھائی فرمائش کسی چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے تو ان کا بھی دل دل جو دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ وہی پیش کر دیں گے چمک تجھ سے پا ہیں سب, سب پانے والے میرا بیچم کا دے چم کان چمک تجھ سے ہیں میرا بیچم کا دے چم کان بال چمک تجھ سے پاس پانوا والے میرا بھی چمک چمک زندہ ہے بلا میری عالم سے ماسے جانے والے سب والے میرا آپ کو ہم نہیں بھولے آپ کی کالر ہمارے پاس موجود ہیں ضرور آنر کریں گے آنر کیجئے السلام علیکم و اللہ و وعلیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین سب سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو میری طرف سے دوبارہ عید مبارک اور جن کی جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ میں ابھی سعودی عرب میں ہوں مدینہ میں اور میں, میں یہی ایک ناز سننا چاہتا ہوں ناز شریف آپ کے منہ مبارک سے اور اپنے تمام ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں یہ عید کی خوشی میں کہ مجھے در پہ سیر بلانا ماشاءاللہ انشاءاللہ ان نام محمد عاشق فاروق اطاری ہے اور میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں اور سب کو یہ مبارک میری طرف سے میرا سوال یہ ہے میں نے ایک کلام سننا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں بھی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی اور سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام محمد گجرات سے عرض کر رہا ہوں جی حضور ایک مسئلہ ہم نے پوچھنا تھا سب سے پہلے تو الحمدللہ جتنے سلام بھائی اس پروگرام میں شامل ہیں کر رہے ہیں سب کو میری طرف سے اور ہمارے علاقے طرف سے دلی عید مبارک میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں حاضی صاحب ہیں ان کا مسئلہ یہ تھے کہ کیا عورت سے قربانی کب واجب ہوتی ہے اور ایک فرمائد یہ تھی اعلی کی ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی اور ہیں تو وہ بھی سنا دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خیرپور سے میری مفتی صاحب سے یہ سوال مسئلہ پوچھنا تھا اگر عید کی نماز میں امام صاحب نے جو چھ زائد تکبیر ہوتی ہے اس میں تکبیر بلند سے اللہ اکبر تو کہا لیکن کانوں تک تینوں مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائے تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ یک بارگی دوبارہ سہ بارہ ہمارے کالر نے جو ہے وہ عید مبارک عطا فرمائی اور ماشاءاللہ اللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ جو ہے اپنی آواز کو دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح آج ہم نے خوشی کا دن پایا ایک کاش کے قبر میں حشر میں میزان پر ہر جگہ پر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے خوشیاں آتا فرمائے آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی پیش کریں گے کچھ موضوع کو میں چاہوں گا آگے بڑھائیں بات چل رہی تھی قربانی کی اسلاف نے قربانیاں پیش کی آپس آپ میں قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا یہ تو ایک پہلو ہے ایک اور پہلو کہ جہاں ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں ان سب معاملات سے کہیں بڑھ کر ہمیں اپنے دین اسلام کے لیے بھی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا مطالعہ کرتے ہیں صاحب کرام کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کے ان کی زندگی کا مقصد ہی دین اسلام کی خدمت تھا وہ خواہ ان کا کاروبار ہو گھر بار ہو ان کے بیوی بچے ہوں کوئی بھی دنیاوی منفیات ہو وہ ہر چیز کو قربان کر کے دین اسلام کے لیے پیش کرنے اور پیش رہنے کا ذہن رکھا کرتے تھے شک یہ صحابہ کرام علی میروان کی سیرت سے یہ بات بالکل آیا ہے کسی طرح ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دین اسلام کے خدمت کے لیے انہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی ہیں یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ ہوا رائے خدا میں خرچ کرنے کا تو ہر صحابی جس قدر ان کو ہو سکتا تھا حسب استطاعت وہ راہ خدا میں پیش کیا کرتے تھے لیکن صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جو انداز ہوا کرتا تھا سب یہ سب سے نرالا ہوا کرتا تھا ایک موقع مشہور واقعہ ہے اب بارہا ہم ان واقعات کو سنتے اس لیے تاکہ ہمیں بھی جذبہ ملے کاش مل جائے ورنہ تو ظاہر بچپن سے ہی سننے کو ملتے ہیں اور آج جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قربانی سے ہم نے کیا سیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور صحابہ کرام علی مدوان کو بھی حکم ہوا کہ رائے خدا میں خرچ کرنا ہے تو سعید انہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ بھی رائے خدا میں بہت فیاض سے خرچ کرنے والے تھے مجھے تو آپ نے اس دفعہ سوچا کہ میرے پاس مال بکثرت ہے اس دفعہ بہت مال آپ کے پاس موجود تھا تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنا آدھا مال رائے خدا میں خرچ کروں گا اور یوں ہر مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے میں بازی لے جاتے ہیں تو اس دفعہ بازی میں لے کے جاؤں گا تو سابق رام علیہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے تھے یعنی مقابلہ نیکیوں کے حوالے سے کہ یہ اتنی نیکیاں کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ نیکی کروں ماشاءاللہ اللہ سابق الاخرات کے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کروں تو اب یوں خیرہ قرآن پاک میں سبقت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا نیکیوں کی طرح سبقت کرنے کا مقابلہ کریں دوسرے سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ مال میرے پاس بکثرت ہے تو اس لیے میں جو مال زیادہ خرچ کروں گا نیکیاں زیادہ کما لوں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر یہ ذہن بنا کے آئے کہ میرا مال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے مقابلے میں زیادہ ہوگا باہر کے رسارت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ مال حاضر ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صابۂ کرام علی ردوان کی دلی کیفیات کو جانتے تھے اس کو اظہار فرمانے کے لیے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا بارگر رسالت آپ کی بار میں پیش کرتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مطلب تسلی فرمائی اس کے بعد حضرت ابو وغیرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے لے کر آئے بظاہر وہ مال اتنا نہیں تھا جتنا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا بارگ رسالت میں حاضر ہو گئے سوال یہ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ما ابقيت گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو ارت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابقیت لهم میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں اللہ یعنی اللہ اور رسول گھر والوں کا معاملہ خود ہی طے کر لیں گے گھر چل جائے گا میں گھر کا سارا مال و اسباب لے کر ا گیا ماشاءاللہ تو اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو یہ بس آپ کا دین بن گیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سمجھا کیسا پیارا انداز تھا اور کیا ایک اس میں حسن ہے کیسی خوبی ہے میرے مدری چینل کے ناظرین غور کریں کہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ اور اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مشہور دعا اللہ عمر زکنی شہادت سبیلق وجا المعی فی, فی بل رسولک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی یعنی ان کی دعاؤں کا انداز دیکھیے آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں اور کس بات پر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے محبوب کے اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر میں موت عطا فرما آپ کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں ان کی زندگی کا انداز دیکھیے جب اللہ کے بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں جب خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے تو کیسا انداز ہے ان کا خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کا انداز دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی کی عطا پر اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرنے میں ان کا جذبہ دیکھیے اور اپنے آپ پر بھی ہم غور کریں اور صحابہ کرام کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ تو کبار صحابہ کرام کا جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں فرمایا گیا بتایا گیا وہ صحابہ کرام جو چھوٹے ہوا کرتے تھے ان کا بھی جو ہے وہ راہ خدا میں اپنی جان تک نثار کرنے کا انداز جو ہے بڑا نرالا ہوا کرتا تھا حضرت محبت اور معاذ کا جو واقعہ ہے یہ کون نہیں جانتا کہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کشتی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان دوں گا تو آج تو جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے وقت کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ دیں اس میں جس طرح ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں خیر و تفریح کے لیے گھومنے بھی ہے وہ چڑھے جاتے ہیں پاکستان میں بساؤ کا ایسا ہمیں کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں ہم جو ہے وہ جائیں گے گھوم گھوم کے ختم کر دیا ہوتا ہے جی پھر باہر کیا دیکھیں گے اب جی ہے ملک سے باہر جانا چاہیے تو اس طرح گھومنے پھرنے کے حوالے سے اس طرح ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم ہیں اپنے کاروبار تو بھی جو ہے وہ اس کو بھی سیٹل کر لیتے ہیں ہمارا جو اور معاملہ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا ہم اس کو مینیج جو ہے وہ کر لیتے ہیں اسی طرح راہ خدا میں وقت دینے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کیا کریں کیسے وقت دیں کیا کریں مطلب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا زبردست مدنی ماحول ہے کہ اس نے ہمیں ہر حوالے سے جو ہے وہ رہن جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہے راہ خدا میں وقت دینے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ مدنی قافلے ہیں مدنی قافلے میں سفر کیا جائے جو ہے وہ جب کسی سے کہا جائے مدنی قافلے میں سفر کیجیے تو آگے سے جواب جو ہے ریپلائی یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کاروبار بڑا ہے تو وقت جو ہے یہ نکالنے سے نکلتا ہے آج اگر کسی کو اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کو ڈینگی مچھر جو ہے یہ لڑ جائے تو دس پندرہ دن کے لیے آرام سے بستر پر کاروبار بھی چلتا رہے گا کام بھی سارا ہوتا رہے گا جو مال آنے جانے کا سلسلہ یہ بھی چلتا رہے گا اور بندہ آرام بھی کرتا رہے گا تو بہترین ذریعہ داستانی جو ہے وہ دے رہی ہے کہ اپنے وقت کو بھی قربان کیجیے اللہ تعالیٰ کی رائے مدنی قافلے میں سفر کیجیے اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی تو کیا ہی بات ہے کہ مدنی قافلے میں تو فرائض ادھوم جو ہے سکھائے جاتے ہیں اور ہماری دین کے حوالے سے اتنی حالت جو ہے وہ نگفتہ دہ ہے کہ جو ہے وہ بیان سے باہر ہے بارہ دن کے مدنی قافلے میں اسلائن بھائی نے سفر کیا تو پہلے دن امیر قافلہ نے غسل کے جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ سکھائے تو اس قافلے میں ایک معمر جو ہے وہ بڑی عمر کے اسٹائن بھائی بھی تھے سفید ان کی داڑھی میں سفید بال بھی تھے تو غسل کے فرائض جب سکھائے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا تو میرے قافلہ نے ان سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی جو ہے وہ درد ہے تو آپ بتائیں اس کا کوئی علاج کرتے ہیں نے کہا نہیں مسئلہ درد کچھ بھی نہیں ہے میں آج اتنی میری عمر جو ہے گزر گئی بال بچے والا ہو گیا لیکن آج تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کے فرائض جو ہے یہ کیا ہیں تو راہ خدا میں آج کے دور میں شدید اس بات کی حاجت ہے کہ جس طرح ہمارا مال کی قربانی کا ذہن بن جاتا ہے بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں سبس بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو اخلاص جو ہے وہ دے لیکن اس میں جا کا پہلو بھی آ جاتا ہے اس میں جو ہے ریا کا پہلو بھی کبھی کبھی جو ہے کی آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص جو ہے وہ تا فرمائے تو ادھر ذہن بن جاتا ہے اپنے وقت کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کا جو ہے وہ بنانا چاہیے اور بہترین ذریعہ اس کا مدنی قافلے ہیں جو ہے وہ اپنے مہینے میں دن ہوتے ہیں آپ ستائیس دن کے حلال کے لیے باغ روڈ بھی کیجیے اپنے کام کاج بھی کیجیے اب اللہ تعالی نے آپ کو جتنا کچھ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اس کے شکرانے میں آپ اپنا تین دن کا جو وقت ہے یہ اللہ کلام قربان کریں مدنی قافلے میں سفر کریں دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی. ضرور کریں گے نیت بھی کرتے جائیے دیکھیے ہم مدنی مکالمے میں شامل ہیں تو جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے جو ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے ایک کاج کے ہم قبول کرنے والے بن جائیں دیکھیے قبول کریں گے اس میں ہمارا ہی نفع ہے دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی آخرت میں بھی اس کا ادر و ثواب ملے گا اور یہ سب چیزیں تو ہماری بھلائی کے لیے ہیں کہ یہ وہ نالج ہے وہ علم ہے کہ جو ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری ہے اگر ہم حاصل نہیں کر رہے تو کسی اور کا نقصان تو نہیں کر رہے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے نقصان کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ کریں گے تو یہ نقصان ہوگا یہ نہیں کریں گے تو نقصان کی یہ صورت ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ ضرور ہمارے مدری چینل کے ناظرین میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو قافلے میں سفر کی ابھی ابھی ہاتھوں ہاتھ نیت فرما لیں گے چھٹیوں کے بھی دن ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ قافلہ جو ہے فقط مخصوص دنوں ہی میں سفر کرتا ہے دنیا بھر میں بے شمار مدر قافلے سفر میں رہتے ہی ہیں تربیت گاہیں قائم ہیں مدر مراکز قائم ہیں آپ وہاں پر جا کے رابطہ کیجئے آپ بتائیے کہ میں رائے خدا زدہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں اپنے وقت کو قربان کرنا چاہتا ہوں زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے یہ ایک مقولہ عام ہے کہ بھائی کما لو کھا پی لو کیوں بھائی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے تو واقعی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے نیکیاں بھی کر لیجئے زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے واقع حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے کہہ کر ہم نتیجہ کیا آخذ کر رہے ہیں ایک ہی دفعہ ملتی ہے مول مستی کر لو ایک ہی دفعہ ملتی ہے گھوم پھر لو پھر کہاں زندگی ملنی ہے مر جانا ہے بہت جلد دنیا سے چلے جانا ہے جوانی چند روزہ ہے تھوڑا کھیل کود کر لو ایک تو یہ مینٹلٹی ہے اور ایک یہ مینٹلٹی ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے کاش درد پاک کی کسرت کر لو جوانی کے دن بہت مختصر ہیں بہت جلدی سے گزر جائیں گے میرا ذہن پوی ہے حافظہ ساتھ دے رہا ہے میری آنکھیں سلامت ہیں, سن سکتا ہوں پکڑ سکتا ہوں چل سکتا ہوں میں سفر کرنے کے قابل ہوں میں کچھ کرنے کے قابل ہوں زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے اکاش کہ میں اسے اپنے رب از کی رضا کے کاموں میں صرف کر لوں اور کتنے ہی دنیا میں آئے چلے گئے ایک ہی دفعہ انہیں زندگی ملی قابل رش کون لوگ ہیں وہ مال و اسباب جمع کیا اور ایک ہی دفعہ ملی ہوئی زندگی کو گزار کر چلے گئے یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی اس کی بندگی کی اس کی راہ میں سفر اختیار کیا نہ صرف اپنے مال کی قربانی پیش کی بلکہ وقت کی قربانی پیش کی اپنے اسباب کی قربانی پیش کی اپنی جوانی کو قربان کیا اپنی زندگی کو قربان کیا دنیا سے جانے کے بعد یقیناً وہی قابل رشک لوگ ہیں آ جائیے دعوت اسلامی کے مدن ماحول سے وابستہ ہو جائیے زندگی کا مقصد اور ایک ہی دفعہ ملی ہوئی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہیے اس کا انداز آپ کو ضرور سیکھنے کو ملے گا آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں موضوع ہمارا جاری و ساری ہے دو جو سوالات کیے گئے تھے ایک تو پہلا پوچھ رہے ہیں کہ عورت پر قربانی کب واجب ہوتی ہے عورت پر قربانی کب واجب ہوتی ہے مطلب مرد یا عورت دونوں جب اگر یہ صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب ان کی حاجت اصلیہ ضروریات زندگی کی اشیاء سے فارغ ہو نہ ان پہ قرض کرز ہو قرضے سے بھی فارغ ہو یعنی اگر مال و اسباب ہیں اور قرضہ بھی ان پہ موجود ہے اگر یہ اپنے مال و اسباب میں سے جو حاضر سے زائد چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں پڑتی تو ان چیزوں کو اگر یہ شمار میں لائیں کہ اتنی مالیت کا مال مجھ پر ہے میرے ملک میں ہے اور مجھ پہ قرضہ اتنا ہے وہ قرضے کو بھی اگر مائنس کر لیں جی جی. اس کے باوجود بھی نصاب کی مقدار برقرار رہے ساتھ <ساپسا> باون تولہ چاندی یہ نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت یعنی روپے پیسوں کی صورت میں ہو یا اتنی مالیت ساز و سامان ہو اور اس آدمی پہ اگر قرضہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کے باوجود اتنا بچتا ہو تو یہ شخص نصاب ہے تو عام طور پہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں جی جی سونے چاندی وغیرہ کے زیورات ہوتے ہیں اب سونے کہ کئی کئی تولہ بہنوں کے پاس ہوتی ہیں ہوتے ہیں زیورات اب اگر ان کی طرف سے یہ حضور آتا ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں تو کمانا شریعت نے لا... یہ شرط نہیں رکھی کہ جو کماتا بھی ہو اسی پر قربانی بانی بانی واجب ہوگی تو جو کماتا نہ ہو لیکن اگر وہ مالدار ہے جس کو شریعت مطالعہ نے غنی شمار کیا ہے اگر وہ غنی ہے اور قربانی کے شرائط اسے پائے جاتے ہیں مثلا حضرت اسلیہ سے زائد اس کا مال ہے اور نصاب تک پہنچتا ہے قرض سے بھی فارغ ہے اور قربانی کے تین دن دس ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر کسی کی ملک میں اتنا مال آ جاتا ہے شروع وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے اگر بالکل بارہویں بارہویں دن میں غروب آفت سے پہلے پہلے کسی کو ایک لاکھ روپے تحفے میں مل گئے اور ایک لاکھ روپے اس کی حادثت سے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو قربانی اس پہ واجب ہو جائے گی ماشاءاللہ تو عورت ہو یا مرد ساحد نصاب اور جو دیگر شرائط ہیں وہ پائے جانے کی صورت میں جو ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی ایک اور مسئلہ نماز اسی سے متعلق ہے کہ امام صاحب نے جو ہے وہ तकबीर تو کہی بابا जो بلند کہی لیکن جہاں پر ہاتھ اٹھانا तो وہاں ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا نماز عجید ہو گئی یہ ذہن میں رکھنے کے تقبیر جو نمازوں میں زائد کہی جاتی ہیں ان تقبیروں کا کہنا واجب ہے لیکن ان تقبیروں میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے تو سنت کے نماز میں چھٹ جانے سے سنت کے ترک ہونے سے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے لیکن تنظی ٹھیک اور اگر نماز میں واجب چھٹ جائے تو نماز مکر تحری نہیں ہوتی ہے واجب اعادہ ہوتی ہے بات صورتوں میں تو اب یہاں پر جو ان کا جو چھٹنے کا عمل ہے وہ تقبیریں کہیں ہیں واجبات ادا کیے گئے ہیں صرف سنتیں فوت ہوئی ہیں سنت okay. فوت ہوئی وہ okay. یہ کہ تینوں تقبیرات میں جو چھ تقبیرات ہیں ان تقبیرات میں ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے تو سنت کے فوت ہونے سے نماز میں ایسا اثر نہیں پڑتا کہ نماز نہ ہو نماز, نماز, نماز ہو جاتی جزاک اللہ خیرہ ایک کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ موضوع بھی ہمارا جاری ہے الحمد للہ مدن پھول آپ سن رہے ہیں قربانی سے متعلق مسائل بھی آپ پوچھ رہے ہیں اپنی فرمائشیں بھی کر رہے ہیں مدری چینل کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین کو عید مبارک بھی کہہ رہے ہیں اپنے مشورے اپنے تاثرات بھی آپ عطا فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے لاسٹ جو ہم نے کال سنی تھی اس میں دو کلام کی فرمائش تھی اگر ایک ایک شعر دونوں کلاموں کا آپ سنا دیں الحمدللہ. فرمائش, بھی, فرمائش بھی, مدینے سے آئی. سبحان اللہ. پہلی کال مدینہ مدینہ شریف سے تھی دوسری مدینہ تویا سے سبحان اللہ. سندور مجھے جری پہ پی بج مدینے مدنی مدینے والے مجھے دل پہ تھے مدنی مدینے والے میری آنکھ میں کماد مدنی, مدنی, مدنی, pues مدنی والے ان خلد میں بسنا فلد میں بسہ مدنی مدی پہ درد سے بولنا مدنی <سجل> مدی مدی رے <وعدے> سدور سری ری یوں سولن دان تیرے دی بار غیر یا رسول اللہ تیرے <سجل> سب گو سب گودام کا بنا گو سب گودام کا بنا گو سب کری بات ہے تیرے چی تیرے جو ماشاء ما اللہ چلیے جی آپ کی طرف ہیں آپ کے پیغامات سنتے ہیں आप क्या کہہ رہے ہیں سنائیے जी جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سرکار آباد فیصلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدنی چینل پر جو سلسلے ہیں جن کو دیکھ کر الحمدللہ جو دل ہے وہ باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے اللہ کریم ہمارے مدنی چینل کو قیامت تک شاد و آباد رکھے آمین اور ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضوی دامت خاتم ملا کی عمر میں خیر و برکت فرمائے انہوں نے فرمائش کہ آپ نعت شریف میں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت البرکت کی صلاحیت بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ناظرین سے درخواست ہے کہ جب بھی سلام کریں تو و اللہ کے بعد وبرکاتہ کے الفاظ کا بھی اضافہ کر لیں ایک دو سیکنڈ کا وقت ہی زیادہ صرف ہوگا انشاءاللہ شاء آپ کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا عادت بنائیں نہ صرف کال کرتے وقت بلکہ یہاں پر جو ترغیب دی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم اپنی عام زندگی میں بھی اپنے اوپر نافذ کریں تو امیر علیہسنت دامت برکات ملا کی زبانی بھی آپ نے یہ ترغیب بارہا سنی ہوگی کہ جب بھی سلام کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسی طرح جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا نسخہ ہے امید آپ قبول فرمائیں گے نیت کر لیجیے ان شاء اللہ ہم عام زندگی میں بھی جب بھی سلام و کلام کا توادلہ کریں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے جی ہاں نیکسٹ کال جو ہے سنا دیجیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کو عید مبارک ہو میں یہ پوچھنا ہوں کہ ایک عورت کے پاس زیور ہے محتوف ہے اور اس کا خامج جو ہے گھر کا کنٹرول سارا اس کے ہاتھ میں ہے کیا وہ قربانی جو دے گا وہ قربانی اپنی طرف سے دے گا یا اپنی بیوی کی طرف سے دے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ شاء اللہ کرتے ہیں جو ہمارا موضوع تھا اس کی طرف تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں کہ قربانی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کیا درس ملتا ہے مزید آپ کے ذہن میں کچھ مدنی پھول جیسے قربانی میں وہی ایشار کا عنصر پایا جاتا ہے جی جی تو ایسار ایسے موقع پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ہمارا کچھ خرچ نہ ہو جیسے اس کی ایک مثال تو آپ نے یہ دی تھی کہ ہم سیٹ ہمیں ملنے والی ہم کسی اور کو بٹھا دیں جی, جی تو اسی طرح بات ایسی صورتیں ہیں جس میں اشار کیا جا سکتا ہے مثلا ہم جیسے آج کل کے جی ایام ہیں ان میں کچھ تو میزبان بنیں گے بالکل کچھ بنیں گے مہمان بک بنیں گے تو اب اس میں مہمانوں کا بھی اثار کرنے کا ان کو موقع مل سکتا ہے کیسے مثلا آپ یہ جائیں گے ان کو سیکھ کباب ان کے سامنے آئیں گے تو کہیں پر بالکل روز ان کے سامنے رکھ ل... ل... دیا جائے گا کہیں مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء ان کے سامنے ہوں گی اب اس پیسہ خان پہ صرف یہی نہیں ہوں گے اور بہت سارے بہت سارے افراد بھی ہوتے ہیں تو اب اس کھانے کا عمدہ حصہ یہ اس نیت سے چھوڑ دیں کہ یہ فلاں اسلامی بھی کھا لیں یا یہ ہمارے گھر میں جو جیسے ہمشیرہ ہیں یہ ہمشیرہ کھا لیں یا ان کے بچے کھا لیں یا فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں تو بعض کا جیسا ہوتا ہے میزبان بھی بیٹھ جاتے ہیں تو میزبان بھی کھانے پینے میں شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مہمانوں پر احسار کریں اور مہمان اپنے میزبان یا اور دیگر جو افراد مہمان ہیں ان کے لیے احار کریں یہ بزرگان دین رحم اللہ کی سیرت میں اس طرح کے بڑے واقعات ہیں جو آپ سے سنتے ہیں لیکن ویسے پیٹ بھرا ہوا تو بہت آسان ہوتا ہے یہ بھوک کے وقت ہے بڑا مشکل کہ ایک تو ویسی چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ہاں پیٹ بھر گیا ہے سیر ہو گئے ہیں تو شاید یہ کرنا آسان ہو بہرحال بزرگ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بزرگ عال دین رحم اللہ ان کی سیرت یہ ہمیں, ہمارے لیے ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ کچھ اور بزرگ مہمان کے طور پر آئے اب کھانے کا وقت آ گیا کھانا تھا کم اب بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کنیز سے پہلے زمانوں میں کنیزیں خادمائیں ہوا کرتی تھیں تو ان سے کہا یہ کھانے کا وقت ہو تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے کسی طرح گل کر دینا اب وہ درستگی میں کچھ آگے پیچھے ہونا تاکہ مہمان کھانا شروع کر دیں تو اب دسترخوان لگا دیا گیا کچھ روٹی دسترخوان پہ آ گئی اب چراغ مزید صحیح کرنے کے بہانے وہ گل کر دیا گیا اب کچھ ایسا وقت گزرتا جس میں ایسا لگتا ہے کہ اب مہمان اور وغیرہ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں گے جب یہ وقت گزر گیا اور چراغ اب درست ہو گیا تو جب اجالا ہوا تو دیکھا کہ جو مہمان تھے وہ بھی دسترخوان پہ ایسے ہی بیٹھے ہیں جیسے میزبان بیٹھے ہیں وہ کیسے بیٹھے تھے مطلب کسی نے دسترخوان سے کوئی نوالا توڑ کے کھایا ہی نہیں تھا کھانا ویسے ہی کھانا ویسے ہی اب مہمان میزبان تو مہمانوں کے لیے کہ مہمانوں کے لیے کھانا مختصر تھا تو مہمان ہی کھائیں بجاج کے میں بھی کھانا شروع کر دوں گا تو ان کے قزا میں کمی آ جائے گی بھوک برداشت کر رہے ہیں اور مہمان کے لیے وہ اشار کر رہے ہیں وہ مہمان بھی تھے اللہ والے تو انہوں نے بھی اشار کیا کہ یار فلاں مہمان بھی ہیں کچھ مہمان زیادہ ہیں تو یہ کھا لیں گے تو میں نہیں کھاتا دوسرے مہمان نے یہ اشار کیا اگر میں نہیں کھاتا یہ کھا لیں گے تو اس طرح ہر ایک دوسرے پر اشار کر رہا ہے اور کھانا جم کا اپنی اگر رحم اللہ ماشاء ہمارے اللہ بزرگانے دین رحم اللہ, اللہ, اللہ ہمیں ایسے واقعہ عملی طور پہ کر کے سکھا گئے کہ اشار اس طرح بھی ممکن ہے عمیر تو کھانے میں بھی اثار کرنے کی کوشش اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں ماشاء اللہ امیر سنت کبھی کل ہی ایک اسلامی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ امیر سنت کہ بارگاہ میں بھی مہمانوں کا آنا جانا بکثرت رہتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے رہتے تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم وہاں پر حاضر تھے تو چند اسلامیہ کو کھانا عطا ہوا امیر سنت کی طرف سے تو ان میں سے ایک اسلام بھائی نے گوشت کا جو ٹکڑا تھا وہ سرکا دیا دوسرے کی طرف امیر سنت نے ان کو دیکھ لیا بعد میں سوال کیا کہ آپ نے جو ہے یہ, یہ عمل کیوں کیا تو انہوں نے یہی بات بیان کی کہ میری یہ نیت تھی اس وقت چونکہ میں بھی کھا ہی رہا ہوں لیکن میں نے یہ چاہا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے میرے دوسرے اسلام بھائی جو ہے وہ کھا لیں تو ان کا بیان ہے کہ امیر علیہ سنت دامود برکاتہم العالیہ نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا اور اتنی شفقتیں فرمائی اتنے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ ان کا اتنا پیارا جذبہ کہ انہوں نے کھانے کے اندر اثار کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر سنت کی شفقت اور محبت کا انداز وہ اتنا پیارا اور اتنی کثرت سے آپ نے شفقت فرمائی کہ آج سالوں گزرنے کے بعد بھی وہ میرے ذہن پر نقش ہے تو واقعی یہ اثار کا جذبہ جو ہے وہ یہاں پر بھی بیدار کیا جا سکتا ہے یہاں پر کوئی مال کا خرچ کرنا نہیں جیسے کہ آپ نے ابتدان کہا کہ ہر جگہ پر مال خرچ کر کے ہی اشار کیا جائے یہ ضروری نہیں تو یہ ہماری عام زندگی کے اندر یہ چند پہلو ہے بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن بنے میرا ذہن ہوگا جذبہ ہوگا. میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ کا محاسبت کرتا رہوں گا کہ میں دن رات کے اندر جو اتنے اوقات گزار رہا ہوں تو اس پورے ڈبل بارہ گھنٹوں کے اندر اثار کہاں ہے کیا آج میں نے کسی پر جی جی وہ اثار کے حوالے سے ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ بلا امین سنت اپنی مایا ناز تسمی فیضان السنت جلد اول کے باب اداب تعام میں صفحہ نمبر تین سو چودہ پندرہ بدرشاد فرماتے ہیں آتے ہیں کہ کھانے سے اچھی اچھی بوتیاں چھانٹ لینا یا مل کر کھا رہے ہوں تو اس لیے بڑے بڑے نوالے اٹھا کر جلدی جلدی نگلنا کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں یا اپنی طرف زیادہ کھانا سمیٹ دینا الغرض کسی بھی طریقے سے دوسروں کو محروم کر دینا یہ محروم کر دینا دیکھنے والوں کو وزن کرتا ہے اور یہ بے مروتوں اور حریصوں کا شیوا ہے اچھی اچھی اشیاء اپنے اسلامی بھائیوں یا اہل خانہ کے لیے اس کی نیت سے ترک کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ثواب پائیں گے جیسا کہ سلطان صلی اللہ تعالی علیہ کا فرمانے بخشش نشان ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ عزوجل اسے بخش دیتا ہے سبحان اللہ، اللہ. بخشش کے پروانے پڑھتے ہیں جو اپنی ضرورت کی چیز کو جو ہے وہ اشار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار اتنی دیر سے کھانا ایسار کھانا ایسار یہی گفتگو چلی جا رہی ہے واقعی کافی دیر سے گفتگو یہی چلی جا رہی ہے سوال یہ ہے دا کوشچن از کہ اتنی گفتگو سننے کے بعد میں نے نیت کیا کی گفتگو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں واقعات بھی بیان کیے جاتے رہتے ہیں لیکن سننا بھی ثواب کا کام ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی علم کے حصول کی نیت سے سنے گا تو واقعی ایک سعادت کی بات ہے لیکن کیا ہمارا سننا فقط برائے سننا ہے بس عادت ہے چلو کچھ نہ کچھ سننا چاہیے گفتگو ہو رہی ہے کوئی ٹاپک ہے کچھ واقعات بیان ہو رہے ہیں حکایات بیان ہو رہی ہیں کسی بزرگ کا واقعہ بیان ہوا تو زبان پر سبحان اللہ بھی جاری ہو گیا ہونا بھی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی اور میں نے اپنا کیا ذہن بنایا اگر تو واقعی میں نے اپنے اندر تبدیلی کا ذہن بنایا واقعی میں نے کوئی اچھی اچھی نیتیں اپنے دل میں پیدا کی تو پھر میرا سننا کما حقہ سننا ہوا ورنہ سننا برائے سننا یہ عادتاں ہو تو بچپن سے سنتے ہی چلے آ رہے ہیں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے لیکن اپنی شخصیت میں اپنی ذات میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں تبدیلی لانے کا ذہن ہونا چاہیے آج پرسنالٹی بنانے کا تقریبا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور اس پر باقاعدہ ریسرچز ہوتی ہیں باقاعدہ سیمینارز ہوتے ہیں مختلف جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے امپلائیز کی شخصیت سازی کے لیے باقاعدہ وہ ورکشاپس کا اہتمام کرتی ہیں کئی ایسے افراد سے ملنا ہوتا ہے جی کہاں گئے تھے جی کمپنی کی طرف سے ورک تھی کیا موضوع تھا موضوع یہ تھا کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہمارے پروڈکٹ کو آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں کشش ہونی چاہیے اس کے لیے پھر ان کو سکھایا جاتا ہے جو ایک دنیا کے اندر اٹریکشن کا معیار ہے لباس کے حوالے سے گفتگو کے حوالے سے جی آپ کو دو چار انگلش کے جملے بھی بولنے ہیں لباس آپ کا ایسا ہونا چاہیے بال اس طرح کے ہونے چاہیے جو آپ نے شوز پہنے ہیں تو اس طرح کے ہونے چاہیے جی بیٹھتے وقت آپ کا انداز جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے یہاں تک سکھایا جاتا ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میری شخصیت ہو میرا ایک جو ہے وہ لوگوں کے اندر مقام و مرتبہ ہو شخصیت سازی کا اگر آپ کا ذہن ہے تو اچھے اخلاق اور کردار سے اچھی شخصیت سازی اور کیا ہو سکتی ہے اگر آپ با اخلاق ہیں با کردار ہیں آپ سنتوں کے عامل ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بطائے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک مسلمان کو ارشادات فرمائے اگر وہ آپ کی شخصیت کے اندر نہیں اور دنیا جہان کی آپ کے اندر خوبیاں ہیں تو در حقیقت وہ خوبیاں نہیں مسلمان کے لیے کیا خوبی ہے مسلمان کی شخصیت مسلمان کا کردار اس کی پرسنالٹی تو وہی ہے بہتر سے بہترین وہ ہے کہ جو جتنا زیادہ شریعت پر عمل کرتا ہے جس کے کردار کے اندر سنت کی جھلک ہے جس کی شخصیت کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کے بتا ہوئے احکامات کی پیروی ہے اگر یہ ہمارے اندر نہیں تو پھر ہم خالی ایک چلتی پھرتی گویا کے لاش کا نام ہے کوشش کیجیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے ہم گفتگو کیسے کرتے ہیں یہ شخصیت کا حصہ ہے ہم کیسے کھاتے پیتے ہیں یہ آپ کے کردار کا حصہ ہے ہم کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں اس کے کیا آداب ہونے چاہیے ہم میزبان بن رہے ہیں تو آپ نے ایک واقعہ سنا میزبان کا کہ میزبان کیسے ہوا کرتے تھے ایک مسلمان میزبان کو ایک اللہ تبارک وطالعہ پر ایمان رکھنے والے کو ایک عاشق رسول جو ایک مسلمان ہے اس کو جب میزبانی کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے کہ کسی کا مہمان بننا ہے تو وہ کیسے بننا ہے یہ بھی تو شخصیت کے پہلو ہیں انہیں کیوں نہیں اپناتے آپ کے لباس کا شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بلکہ جو آنکھ کے ساتھ شخصیت کا پہلو نمایاں طور پر دیکھا جاتا ہے وہ لباس ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے لباس کیسا ہے ہم کس شخصیت کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہمارے کردار کے اندر کس شخصیت کی پیروی نمایاں ہے یہ سوال ہے اس پر غور کریں اور آج کے مدر مقابلے میں جو مدنی پھول پیش کیے گئے ان کے مطابق عمل کرنے کی نیت کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء اللہ آج کے بعد ہم بھی اپنی شخصیت کو بنائیں گے لیکن کیسی جیسی اللہ اور اس کے رسول ازد وجل وصول اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے پھر دیکھیے کیسے مدنی پھول کھلتے ہیں ابھی سنت کی بھی شخصیت ہے جی ہاں اب یہ مذاکروں کے دوران ایک کال آئی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں فقط اس شخصیت کو دیکھ کر گناہوں سے تائب ہو گیا ہوں ایک کسی غلط سیل سے متعلق تھے وہ شخص میں کہا کہ میں نے کوئی زیادہ بیانات نہیں سنے میں نے بہت زیادہ ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں کی میں ان کی شخصیت کو دیکھا ان کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے گواہی دی کہ یہ بس جیسا فرماتے ویسا کر لینا چاہیے باقاعدہ انہوں نے کال کی اور گناہوں سے توبہ کا اعلان کیا یہ بھی ایک شخصیت ہے اب دس اب ٹو اص یہ ہم پر ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم اپنی شخصیت کو کس طور پر نمایاں کرنا چاہتے ہیں یہ ہم پر ہے زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے کیسا بننا ہے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے جی ہاں مزید کالز کا بھی سلسلہ ہے ضرور آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے سنائیے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے مدری چینل کے ناظرین محمد <تصفح> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ناصر ادا تاری ہے اور میں بابول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں الحمد للہ چینل کے تمام سلسلے بہت ہی پیارے ہیں یہ سب میرے شیخ طریقہ تعمیر اور سنت کا پیدان ہے جو کہ ہم کو مدنی چینل کے ذریعے مل رہا ہے اس پر فطن دور میں ایک واحد مدنی چینل ہی ہے جو کہ خالدین دینی خدمت کر رہا ہے اللہ سے دعائیں دعوت اسلامیوں کو دن پچیسویں اور رات 26ویں ترقی عطا فرمائے اور امیر علیہسنت کے علم میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور اللہ دشمن کی دشمنی حاسدین کے حسد کے حسد ظلم محفوظ فرمائے میری ناخوا اسلام سے گزارش ہے کہ یہ وہ کلام سنا دیں کہ میں جو یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی اور میری یہ گزارش ہے کہ کوئی اپنی زندگی کا ایسا واقعہ سنا دے جو کہ امیر علیہسنت سے ریلیٹڈ ہو جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے اور تمام چینل کے ناظرین کو اور اس سلسلے میں جتنے بھی ناظرین موجود ہیں حاضرین سب کو سے مبارک قبول اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کلام پہلے بھی ایک دو کالس ہماری باقی تھی میں جو یوں مدینہ جاتا واقعی ان دنوں میں وہ جو ہے وہ اب مدینہ کی تیاریوں پر ہیں ہم نہ جا سکے چلیں جی خواہش تو کرنی چاہیے نا کیسے مدینہ جانا چاہیے امیر سنت کیا جذبات کا اظہار کرتے ہیں سنا دیجیے ان اللہ تعالیٰ عید کا دن اس سے پہلے ایک اور اسلام بہن فرمائش کی تھی تو انشاءاللہ کسی کی فرمائش میری کو خواہش ہے کہ کوئی رہ نہ جائے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں میرے یوں مدینے جاتا ہوں محق دل سے حاضری دیں حاضری دیں گے تو, دیں گے تو, تو اس بات اس کو بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میرے قریب مد ان سے نہ نہ آتا آتا آسن تقبا آ میں جاتا کچھ ج بات rat... گوتی جا کچھ چار بات کبھی کتا نیلا سکری ہو دینیا قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے جی جی اور عید قربان کی بہاریں ہیں تو ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے آپ کی بارگاہ میں ہے کہ اگر کوئی خواب میں بندہ یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے چلیں خواب اس, اس, خواب اس کے حوالے سے کیا تعبیر ہوگی اس پہ یہ بھی بتا دیں ہاں جی بالکل خواب میں قربانی کرتے ہوئے دیکھنا یہ بہت ہی پیارا خواب ہے اور اس کی جتنی بھی تعبیریں بیان کی گئی ہیں وہ بہتر ہی ہیں اگر مقروض دیکھے تو انشاءاللہ شاء اللہ سے نجات پائے گا اگر بیمار دیکھے تو شفا نصیب ہوگی فی زمانہ تو یہ سلسلہ نہیں لیکن ایک اگر کوئی غلام دیکھے تو اسے آزادی نصیب ہوگی اسی طرح قیدی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر قیدی میں قربانی کرتے ہوئے دیکھے تو اسے بھی آزادی نصیب ہوگی اور اگر حاملہ عورت دیکھے خواب میں وہ قربانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیک اور صالح اولادا فرمائے فرمایا تو ماشاءاللہ اللہ قربانی کرنے کے خواب بھی جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہے آخر میں سلسلے کا وقت جو ہے وہ ہمارا تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ایک ترغیب دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے آج قربانی کا دن گزارا کل بھی بے شمار مسلمان جانوروں کی قربانی پیش کریں گے اپنی دعوت اسلامی کو ہرگز نہ بھولیے گا دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات جن پر کروڑ ہا کروڑ کے اخراجات ہوتے ہیں سال میں ایک بڑا موقع خدمت کا مالی تعاون کا قربانی کی کھالیں پیش کرنا بھی ہوتا ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے بالخصوص ہمارے ممالک کے اندر تو قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی ہیں مختلف مقامات پر آپ کو بستے بھی ملیں گے مقاتب بھی ملیں گے دعوت اسلامی کے مبلغین وابستہ اسلامی بھائی کھالیں لینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے اگر نہ بھی آئیں تو آپ ہمت کیجئے کوشش کیجئے آپ نے تھوڑا سا وقت قربان کرنا ہے کھال دعوت اسلامی کے مدری مرکز تک یا وابستہ اسلام بھائیوں تک پہنچانی ہے انشاءاللہ شاء آپ کا مالی تعاون دعوت اسلامی کو ضرور پہنچے گا اور ایک یہ بڑا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم چندہ جمع کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کھالیں بکتی ہیں اس کی اچھی خاصی رقم جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے زر مبادلہ کا ایک سبب ہوتا ہے تو اپنی دعوت اسلامی کو مد بھولیے گا آپ مدری چینل دیکھتے ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدر قافلے سفر کرتے ہیں مدنی انعامات کا شعبہ ہے بیسیوں بلکہ سینکڑوں جامعات کا سلسلہ ہے مدارس کا سلسلہ ہے خدام المساجد کا سلسلہ ہے مساجد کی تعمیرات کی جاتی ہیں مدر مراکز دنیا بھر کے اندر بنتے ہیں اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تحریک ہے آپ کا ایک چھوٹا سا کنبا ایک چھوٹا سا گھر ہے چار پانچ افراد ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بخوبی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایک چھوٹے سے کنبے کو رن کرنے کے لیے آپ کو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کس قدر آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تحریک وہ تنظیم جو کسی کے گلی محلے شہر ایک ملک نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ ہے پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام عام ہو رہا ہے الحمد تو اب اتنی بڑی تحریک کو چلانے کے لیے کس قدر اخراجات کی ضرورت ہوتی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ نے کوشش کی ہوگی کل بھی کوشش کیجئے گا تیسرے دن بھی کچھ نہ کچھ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے جہاں آپ دیگر کاموں کے لیے اوقات نکالتے ہیں اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں اپنے جاننے والوں میں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں جو جو قربانی کر رہے ہیں انہیں ترغیب دیں کہ اپنے یہاں کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو پہنچائیے مالی تعاون کیجیے ان شاء اللہ آپ آل کے دین اور دنیا دونوں کے لیے بے حد مفید ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی راہ میں مال خرچ کرنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے اپنے وقت کو صرف کرنے کی توفیق تطا فرمائے جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ نصیح فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے کل بھی انشاءاللہ صبح قریباً نو بجے سے ہی براہ راست نشیرات کا سلسلہ ہوگا دیکھنا نہ بھولیے گا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بھی امین صلی اللہ علیہ وسلم حبیب وہ ہیرن ہے جس हम جم سن کرم بنا یا ہیرو ہے جس نتو ہم سن کرم بنا یا ہم بھی مانگنے کو تیرا آستان بتا یا تجھ ہم ہے خدا یا تجھے ہم ہے خدا یا ہے رم جس نے تجھے کو کرم بنایا شام نے آیا کوئی تم نے آیا وہی رہی ہے جس نے تجھے کو ہم سنگ کرم بنا چمنی جم کے تھا بھی میں چاند Hello. ماشاء ماشاء. الحمد الحمدللہ رب المین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام عليك يا رسول اللہ علی صحابی یا حبیب اللہ واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله وعلى اليك واصحابك يا, يا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی ضمت برکاتهم العلیہ کی کتاب نیکی کی دعوت اس میں درود پاک کی فضیلت یہ بھی نقل کی گئی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا امین الصلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ علی محمد وعلی الہ و اصحابہ و بارک و صلیم تو بو الہ اللہ استغفر الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الیہ و اصحابہ بارک و صلیم میٹ میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین فیضانِ فید قربان اس کی بہاریں برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں مدنی چینل پر الحمدللہ گاہے بگاہے مختلف سلسلوں کو ہم ملاحظہ بھی کرتے ہیں اور خصوصاً شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور آپ سے پوچھے جانے والے سوالات کے آپ جو حکمت بھرے علمیت بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں اسے سن کر بہت زیادہ معلومات میں بھی اسلامی بھائی اضافہ کر رہے ہوں گے آج بھی اسی سلسلے یعنی فیضان عید قربان کے اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں چونکہ عید قربان ہے اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے اور جہاں عید قربان ہمیں اللہ تبارک و وطالعہ کے اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتی ہے جہاں یہ عید ہمیں فدا کاری اور جانصاری کا درس دیتی ہے جہاں ہمیں یہ عید اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے جاتی ہے وہیں اس عید کا ایک درس یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے اعزہ اقریبا کے ساتھ حسن سلوک کریں کیونکہ قربانی کے جانوروں کے تعلق سے ہم نے یہ بارہا مدنی چینل پر بھی سنا اور ہمیں شریعت کا یہی حکم ہے اور مستحب کام یہی ہے کہ جو قربانی کرے اس کے لیے یہ مستحب کام ہے کہ وہ اپنے گوشت کے تین حصے کرے اور ان تین حصوں میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے ہے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہے اور ایک حصہ اپنے لیے ہے تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ سلا رحمی یہ بھی اس عید کا ایک درس ہے عید قربان کا ایک درس یہ ہے یہ عید ہم سے یہ بھی طلب کرتی ہے کہ ہم اپنے اندر ثلا رحمی کا جذبہ پیدا کریں میرے پاس شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناس تصنیف نیکی کی دعوت یہ بھی موجود ہے اور المدینت العلمیہ کی پیشکش اور المدینت العلمیہ کی کاوش جسے مکتبت المدینہ نے شائع کیا جنت میں لے جانے والے اعمال اس میں بھی سلا رحمی کے تعلق سے بہت ساری باتیں موجود ہیں پہلے امیر علی سنت نے جو مسند امام احمد کے حوالے سے وہ فضیلت ذکر کی ہے وہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کا سلسلہ مزید بڑھائیں گے صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ سلاح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو میرے شیخ طریقت نے اس پر ہیڈنگ جو لگائی نا وہ ہے بہترین آدمی کی خصوصیات یعنی بہترین آدمی کی یہ خصوصیات ہیں کہ جس میں وہ قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرنے والا ہے زیادہ متقی ہے نیکی کی دعوت زیادہ دیتا ہے برائی سے زیادہ منع کرتا ہے اور ایک صفت اس کی اچھی اور ایک اس کی اچھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو اس پہ یہ کہ مدنی چند ناظرین کو بھی غور کرنا چاہیے ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اب اچھا بننے کا معیار ہر ایک نے اپنا اپنا مقرر کیا ہوتا ہے تو کچھ تو اچھا بننے کا معیار یہ مقرر کر لیتے ہیں کہ جناب میں اپنے گھر والوں کی ضروریات جو ہے بہت اچھے طریقے سے پورا کرتا ہوں میں <سؤال> بہت اچھا ہوں اسی طرح آفسیز وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں اسلام بھائی تو وہ اچھا بننے کا معیار یہ مقرر کر لیتے ہیں کہ جناب میں اپنے جو مکتب میں یا آفس میں مجھے کام دیا گیا میں نے وہ اچھے طریقے سے کر کے دے دیا عند بہترین شخص کو انہیں اچھا کون ہے جس طرح آپ نے روایت سنائی تو ایک خصوصیت سلا رحمی کرنے والے کی بھی بتائی گئی تب عید قربان پہ کیونکہ آپ نے اشارہ کیا کہ گوشت کے تین حصے کیے جاتے ہیں ایک یہ کہ اپنے عزیز و قریبا رشتے داروں کو دیں اب ہوتا یہ کہ رشتہ داروں کو بھی ہم نے کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہوتا ہے مختلف اس کی مطلب اقسام بنا رکھی ہوتی ہیں کہ بعض رشتے دار تو وہ ہیں جن کو ہم ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں بعض رشتے دار وہ ہیں کہ جن کو کبھی کبھار یاد کرتے ہیں اور بال رشتے دار وہ ہوتے ہیں کہ جو ہیں تو ہمارے رشتے دار لیکن کبھی ان کو یاد ہی نہیں کرتے تو یہ لگتا ایسا ہے کہ رشتے داری میں بھی اچھا سلوک کرنا اس کا بھی ہم نے کوئی اپنا معیار بنایا ہوا ہے کہ جو ہم سے ملتا ہے ہم اسے ملتے ہیں تو شریعت کی جانب سے ہمیں مطلب وقت اختیار کرنے کا مطلب تاکید کی گئی تو سلا رقمی تو یہ ہے کہ رشتے کو جوڑنا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا اگر ہم اپنا ہی کوئی معیار بنا لیں گے کہ فلاں ہم سے اچھا سلوک کرتے ہو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ بدلا بدلہ ہو جائے گا مقافت عمل ہو جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ کہ تجارت کا ایک مطلب معذر کے ساتھ یہ وہ بن جائے گا معاملہ تو سلا رقمی م... نیت یہ کہ حکم شریعت پر عمل یہ ہوں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں نیت اللہ کی رضا ہو اور جب اللہ کی رضا اور شریعت نے ہمیں حکم دیا اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ جو آپ فرق بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کی ہم نے کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کیٹیگریز میں ہم درجہ بہ درجہ اور یہ ساری کیٹیگریز ہمیں شریعت نے دی ہے ایسا نہیں ہے یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے طور پر اپنے اوپر نافذ کر رکھی ہیں اور ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جی ہم سے اچھا برتاؤ کرتا ہے یا ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مالدار ہے یعنی اس سے ل... اچھا برتاؤ کرنا میرے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ مطلب اس کی نظروں میں میں رہوں کہ موصوب جو ہے یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اب کوئی اس طرح کا موقع آئے گا تو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مطلب وہ گیو ٹیک کا معاملہ کرے ہم نے جب دیا ہے تو وہ, وہ نیوتا کہتے ہیں نا وہ یاد آئے گا اسٹیٹس کو بھی اپنا مطلب ایک بنا لیا جاتا ہے کہ جس طرح مطلب ہم اگر ہم اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم انہیں رشتے داروں سے اچھا تعلق رکھیں گے کہ جو کھاتے پیتے ہیں یہ ہمارے لیول کے ہیں تو رشتے داری میں جو سلا رقمی کا جو معاملہ ہے وہ لیول دیکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ اگر غریب رشتے دار ہے تو اس کی اگر مطلب اس کے ساتھ سزارحمی کا برتاؤ کریں گے اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک کریں گے اس کی اعانت کریں گے اس کی حاجت کو پورا کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا ایک تو یہ کہ نادار اور محتاج مسلمان کی مدد کا بھی ثواب ہو جائے گا اور دوسرا سزا رحمی کا بھی ثواب ہو جائے گا تو ہم نے ایک اپنی وہ دیواریں بنا رکھی ہیں نا اپنے طور پر کہ یہ ہماری مدد حادثہ تو یہ ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے تو ہم ان ذہنی حدود کو ختم کر دیں ان چیزوں کو لے آئیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اب انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے رشتہ داروں کو تقسیم کیا ہوا ہے یہ تقسیم تو ہمارے ذہن کی ہے جیسے انہوں نے وضاحت بھی کی اور ایک تقسیم وہ ہے جو شریعت نے ہمیں دی ہے سب سے پہلے تو میں رض کروں گا کہ سلۂ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اس سلوک کرنا شریعت میں یہ واجب ہے اور واجب جو ہے یہ اس کا اگر ادا کریں گے تو سواب ملے گا اور اگر نہیں پورا کریں گے تو پھر گناہگار ہو جائیں گے حتیٰ کہ امام ابن حجر حتمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علم تو صیل رحمی یعنی قطع تعلقی کرنا صلا رحمی کے خلاف کرنا اس کو ناجائز و حرام اور قبیرہ گناہوں میں شمار کیا اللہ ہے تو یہ جو میں انہوں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے جو درجہ بندی کی ہوئی ہے درجے بنائے ہوئے ہیں تو یہ ایک تو درجے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور ایک وہ درجہ بندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ سمجھائی ہے عطا فرمائی ہے کہ سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں صلا رحمی ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو وہ والدین ہے تو سب سے پہلے اس نے سلوک کے صلہ رحمی کے جو حق دار ہیں وہ ہمارے والدین ہیں اور جو بڑا بھائی ہے اور بعض روایتوں میں چچا ہے یہ باپ کی مثل ہے اور جو بہن ہے بڑی بہن ہے اور خالہ ہے یہ ماں کی مثل ہے تو سب سے پہلے جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم شریعت نے دیا وہ والدین ہیں اور پھر اس کے ضمن میں چچا بھی آ جائیں گی اس کے ضمن میں بڑے بھائی اور جو ہے وہ بہن بھی آ جائے گی اور اس کے بعد ہماری خالائیں اور ہماری پھپھو ہمارے چچا کا ذمن ذکر آ چکا اسی طرح ماموں اور وہ رشتہ دار جن پر ہم یعنی نکاح جو ہے وہ حرام ہے بالکل قریبی رشتہ دار جسے ہم کہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمارے صلاح رحمی اور حسن سلوک کے مستحق ہیں تو یہ شریعت نے ہمیں یہ درجہ دیا اس کے بعد پھر دوسرے رشتے داروں کا جو ہے ذکر آتا ہے جیسے چچا زاد بھائی ہیں ماموزاد بھائی ہیں کزن جسے عام طور پر کہا جاتا ہے تو اس طرح یہ جو درجہ بندی ہے شریعت نے دی ہے تو اب وہ ہوتا یوں ہو ہے کہ مثال کے طور پر ہماری ایک بہن ہے وہ ہمارے ساتھ خدا نہ نخواستہ اچھا سلوک نہیں کرتی تو اب ہم اسے کسی موقع پر بھی یاد نہیں کرتے حالانکہ وہ جو ہے والدین کے بعد سب سے پہلے صلہ رہنی کی مستحق ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے کیونکہ ان کے والدین شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں جبکہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمانے علی شان یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ والدین ظلم بھی کریں اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو لہٰذا یہ درجہ بندیاں جو ہماری ہیں یہ غلط ہیں جو درجہ بندی ہمیں شریعت نے عطا کی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے اگر یہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے تو انشاءاللہ شاء عزیز ہم درجہ بہ درجہ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں گے اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ درجات ہمیں کیسے معلوم ہوں تو امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو ویلا محمد اللہ اتار قادم اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں اور رحمت نے نظر فرمائے آمین انہوں نے ہمیں ایک رسالہ عطا کیا احترامی مسلم اس کے اندر یعنی احترامی مسلم کے ذمن میں سلا رحمی کو لے کر آئے تو وہ بالکل ہدیہ اس کا 6-7 روپے ہوگا مقتو المدینہ سے مل جائے گا اگر مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کا مطالعہ کریں بلکہ اس کو مزید تقسیم کریں تو انشاءاللہ شاء رشتہ داری کے حوالے سے سیلا رحمی کے حوالے سے کافی معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا ان شاء اللہ دیکھئے آپ نے جیسے یہ بتایا کہ سیلا رحمی کرنی چاہیے اب جیسے آپ کی گفتگو سے ہی مطلب یہ بھی ایک بات نکلتی ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے دلوں میں بغض اور عدابت مطلب داخل کر دیتے ہیں میرے ساتھ میرے بھائی نے یہ سلوک کیا اس نے مجھے فلاں جگہ فلاں موقع پر جو ہے اچھے منہ سے میرے ساتھ بات نہیں کی اس نے میرے لیے مطلب کھڑے ہو کر میری تعظیم نہیں کی بڑا بھائی بعض اوقات اس کے دل میں اس کے ذہن میں شیطان یا سے داخل کر دیتا ہے پھر وہ چھوٹے بھائی سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں مزید قائم ہوتی ہیں مثال ہے ایک شخص ہے زید ہے وہ اپنی اپنے بچے کا کی منگنی جو ہے اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی اب کچھ عرصے کے بعد کوئی ناراضی ہو گئی کوئی اس طرح کی صورتیں پیش آئی کہ وہ رشتہ آگے بڑھ نہیں سکا اور منگنی ٹوٹ گئی اب جناب وہ نہ اس کو دعوت میں بلایا جائے گا بڑی تقریب ہو جائے چھوٹی تقریب ہو جائے وہ مطلب اس کے ہاں اس چوکڑی لگ جائے گی کہ بس اب میرے کسی بھی تقریب میں یہ میرا بھائی نہیں چاہیے بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ میں اپنے میرے جنازے میں میں اپنے بیٹوں کو وسیعت کر کے جاؤں گا کہ وہ اس کو نہ بلائیں اور یہ آئے تو یہ میرا گندا نازر اس کو اب کیا کہیے کینا کہیے بکس کہیے اب ایک تو یہ کہ قطار کا اس کے اوپر مطلب الزام آیا دوسرا یہ کہ یہ جس طرح کے الفاظ آپ نے مطلب بتایا کہ یہ عموما ملتے ہیں کہ میں میرا وہ جو کیا کے ہیں ہوا چہرہ نہ دیکھے یا میرے جنازے پر نہ آئے تو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس ایک معاملے سے کتنی قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اب قطع رحمی کا جیسے ذکر ہوا تو قطار رحمی کی مطلب عبرت ناک ایک روایت ہے کہ حضرت ادنا وہ ریرا اور عدیلہ تعالیٰ ہو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادی سے مبارکہ بیان فرما رہے تھے اب کتنی مبارک وہ مجلس ہوگی اور کتنا مبارک اجتماع ہوگا جس میں احادیث کریمہ بیان کی جا رہی ہے اس دوران ارشاد فرمایا کہ ہر کاتے اور رحم یعنی رشتے داری توڑنے والا یہاں سے چلا جائے ایک نوجوان اٹھا فوراً اور وہاں سے اٹھ کر وہ یہ نہیں کہ مجھے اب یہاں سے اٹھا دیا گئے تو میں چلا جاؤں وہ اٹھ کر فوراً اپنی کپڑی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا اب جا کر سولو صفائی کے معاملات کیے معافی مانگی تو پھر اس نوجوان سے پھپھی نے کہا کہ تم جا کر اس کا سبب تو پوچھو حضرت سید ابو ریرا رضی العالیٰ عنہ سے کہ یہ جو اعلان فرمایا تھا کہ ہر کاتے و رحم قدا رحمی کرنے والا اٹھ جائے یہاں سے تو اس میں حکمت کیا ہے تو نوجوان جب حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں تو حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں کاتے و رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا وہ اسلامی بھائی کے جو گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں یا مالی دشواریوں کا شکار ہیں وہ غور کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک سبب اور بھی وہ اسباب ہو سکتے ہیں مالی دشواریوں کے تنگ دستی کے اسباب بہت سارے ہیں کہیں کتار رحمی کی وجہ سے تو یہ معاملہ ہم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہم پر ہو نہیں گا تو یہ قطار رحمی کا بھی معاملہ اس میں آ جاتا ہے پھر مغزو کینا کا بھی آ جاتا ہے پھر جس طرح آپ نے ابھی مطلب فرمایا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں اب اس میں غصہ دیکار فرمائیں اب غصہ آیا اور اس کا اظہار ناجائز طریقے سے کیا یہ بھی ایک اس پر وبال آیا پھر کتارامی کا بھی وبال آیا پھر اس کے بعد مزید یہ غصے نے کینے کی صورت اختیار کر لی تو اب ایسے لوگ جب نئی نئی تعلقات بناتے ہیں نئے نئے دار داریاں قائم کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پرانے رشتہ داروں سے تو منہ مو موڑ لیا اور نئے رشتہ دار یا نئے جو تعلقات بنائے ان کے ان سے تو وہ بہت خوش ہو کر ملے اور بہت جناب یہ کہ اپنے آپ کو خوش اخلاق ثابت کیا تو جن کا ایسوں سے واسطہ پڑے وہ تھوڑا غور کر لیں کہ یہ جب اپنے سگے بھائی کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو میرے ساتھ اس کا حسن سلوک کہیں کسی مفاد کی وجہ سے تو نہیں کہیں میری نظروں کا دھوکہ تو نہیں ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری نصیحت کی فرمائی انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخص سے احسان نہ لو کہ جو اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا نہ ہو کہ جب وہ ना. اپنے گھر والوں سے حسن سلوک نہیں کر رہا تو تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا کرے گا یہ بھی ہمیں مطلب سوچنا چاہیے کہ قطع رحمی کے نتیجے میں کون کون سے وبال ہم پر پڑے پڑھتے ہیں ابھی توجہ نہیں جائے گی ابھی یہ کہ ذہن بھی شاید نہ بناو بالکل ذہن بھی نہ ہو کہ یہ معاملات ہم پر ہو رہے ہیں لیکن جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو حقیقت کھل جائیں گی اس وقت ہمارے یہ جو معاملات ہیں سامنے آئیں گے کہ نماز کے معاملات عبادات ہیں جو نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے یہ اہم معاملات بھی اہم ہیں معاملات میں یہ رشتہ داری قائم رکھنا رشتہ داری جوڑنا یہ بھی شامل ہے تو نمازیں بھی پڑھیں اور تعلقات بھی جوڑے تو شریعت کے آگاہ پہ مکمل طور پہ عمل کرنا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبال کا وطہ کی رحمتوں کے نزول کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تنگی ہے وسعت نہیں ہے پریشانیاں ہیں میرے پاس امیر علیہ سنت کا یہ کی کتاب نیکی کی دعوت موجود ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اسلامی بھائی جو سلا رحمی کرتے ہیں واقعی بڑے خوش نصیب ہیں اور جو قطا رحمی کرتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ذہن نہیں بننے دیتا شیطان نہیں بننے دیتا تو اپنا ذہن بنائیں دیکھیں میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق حق اور حق ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے جس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے جسے یہ پسند ہو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کیا کرے یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرتے ہیں تعلقات کو جوڑتے ہیں وہ کیا بات ہوئی کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا نہ کریں یہ تو کیا بات ہوئی مطلب کمال تو یہ نا کہ آدمی جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑے جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر چلو اچھی بات ہے ایک اچھا کام کر رہا ہے لیکن کمال یہ تھوڑی ہے کمال تو یہ ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑا جائے جو محروم کرے اسے معاف کر دیا جائے جو ظلم کرے اسے معاف کر دیا جائے جوڑے اس کے ساتھ جوڑا جائے اس پر بہت زبردست فضیلت مستدرک کی روایت کہ شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ رحمت اللہ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم و نشان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے مواف کرے جو اسے محروم کرے اسے یہ عطا کرے اور جو اس سے کتا تعلق کرے یہ اس سے نتا جوڑے سبحان اللہ یہ کہ کتا تعلق کی اگر سامنے سے ہو رہی ہے آپ آگے بڑھ جائیے اور میرے لیے سندر سمجھانے کے لیے ایک فرمائے میں آپ چھوٹے باپ کے بن جائیے چھوٹے باپ کے بننے سے مرا یہ کہ آپ آجزی اختیار کر لیجئے آپ آگے بڑھ کے سلو کر لیجئے آپ آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملا لیجیے آپ آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا لیجیے تو اس سے ان کے دل میں محبت بڑھے گی کم نہیں ہوگی تو اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہوتا ہے نا تو ہمارا معذرے معاملہ یہ ہے معاشرے کے اندر کہ ہم چار قدم پیچھے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی آپ نہیں ملتے تو ہم بھی نہیں ملتے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایک قدم اٹھانے ہی لگا تو ہم ایک قدم اس کی طرف آگے بڑھا دیں اور بڑھ کر اس کو تھام لیں کہ جناب نہیں ہم آپ سے تعلق نہیں توڑیں گے اس طرح یہ جب رابطے اپنے بڑھاتے رہیں اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں دل بڑا رکھنا پڑے گا ظاہر مطلب ہم انسان ہیں غلطیاں کر لیتے ہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسپیکٹ کا مقام ہوتا ہے اور انسان غلطی سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسے ایسا بن جاتا ہے کہ اسے ریسپیکٹ دے نہیں پاتا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا اب مجھے اس کا بدلہ اتارنا ہے اور میں اس کے ساتھ یہ سلو کروں گا تو ہی مطلب ادلا بدلا ہو جائے گا تو یہ تو ایک اچھی صفت نہیں بلکہ بہترین آدمی کی خصوصیات احادیث کی روشنی میں ہم نے سنی سے پاک میں جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ بہترین آدمی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سیرا رحمی کرنے والا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مثال کے طور پر کوئی ہمارے سے دشمنی رکھتا ہے ہمارے رشتہ دار ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے تو کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے تو میر سنت نے جو ہے وہ فیضان سنت کا جو باب ہے نیکی کی دعوت اس نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے سنچے سنا مسند امام احمد کے حوالے سے آپ نقل فرماتے ہیں ان افضل صدقات صدقات اعلیٰ ذی رحمی کاشہی یعنی افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتے دار پر کیا جائے یعنی اگر کسی رشتے دار کے دل کے اندر دشمی بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے رشتہ دار کے ساتھ جو ہم صدقہ دیں اس کی ساتھ حسن سلوک کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ سب سے افضل صدقہ کرنے کی ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے گا دیکھیں کیسی یعنی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو تم اچھا سلوک کرو تو یقیناً اگر ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں کسی کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی انسان ہے وہ یقیناً اس کے اندر بھی تبدیلی گی کہ میں اس کے ساتھ فلاں موقع پر بھی فلاں موقع پر بھی جو ہے میں نے برا سلوک کیا لیکن یہ جی کتنا اچھا انسان ہے کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی درمی پیدا ہوگی اور آپس میں محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی نفرتیں مٹتی چلی جائیں گی ان شاء اللہ المبین کے واقعات کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آ رہی امام اعظم کا ایک پڑوسی تھا جو موچی تھا اور اس کے یعنی جب نرمی اختیار کی جاتی ہے تو وہ جو غیر ہوتا ہے جس کا ہمارے ساتھ رشتہ داری کے تعلق سے کوئی ایسا ناطا نہیں ہوتا اس کے اوپر یہ اثر کر کر جاتا ہے کہ امام اعظم کی مطلب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پڑوسی جو آپ کا تھا وہ رات بھر ادم بازی کرتا اور شراب پی کر وہ بڑا مطلب آپ کو اس کی وجہ سے بڑی اذیت ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی لیکن آپ رحمت اللہ تعالی اللہ نے اس کو اظہار نہیں کیا ایک مرتبہ اسے گرفتار کر لیا گیا تو امام اعظم کو جب پتہ چلا تو پہنچ گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی سفارش کر دی کہ یہ اس کو رہا کر دیا جائے اور امام اعظم کی سفارش قبول کر لی گئی اور اس کو جو ہے وہ چھٹکارا مل گیا اس قید سے نجات مل گئی تو یہ ان کا حسن و دیکھ کر وہ شرابی اپنے شراب کی عادت سے تائب ہو گئے اور اچھی زندگی گزارنے والا بن گیا امام مالک بن دینار ہو گئے احنب بن قیس ہو گئے امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں کچھ واقعات جمع کیے تھے تو ان میں اس طرح کے بڑے واقعات ہمیں ملے کہ جو محروم کرے تم اسے عطا کرو بالکل جو توڑے اس سے جوڑو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور یہی اس مضامین کے روایت میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو بلا حساب جنت میں داخلے کے یہ تین اسباب بھی بیان کیے گئے تھے کہ بلا حساب جو جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے یہ خصوصیات رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ظلم کرنے والے کو محاف کرتے ہوں گے محروم کرنے والوں کو عطا کرتے ہوں گے توڑنے والے سے جوڑتے ہوں گے تو یہ خصوصیات وہ ہیں کہ جو بلا حساب جنت میں داخل کر دیتے ہیں یہ بھی دیکھیے کہ یہ سیلا رحمی کا جب مطلب عمل جو ہے ہر مسلمان ایک کثرے کے ساتھ اس کو کرنا شروع کر دیں تو ہمارے مطلب معاشرے کا جو منظر ہے وہ کیسا تھا خوش کن ہوگا کہ ایک ہی فرد کے ساتھ درجنوں رشتے دار وابستہ ہو بالکل تو جب ہر ایک آپس میں وہ اس نے سلوک کرے گا ایک دوسرے کی مدد کرے گا ایک دوسرے سے رابطہ رکھے گا تو ایک تو پریشانیوں میں کمی آئے گی دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کی مدد ہوگی کہ آج میں آزمائش میں ہوں فلاں رشتے دار نے میری مدد کر دی کل کوئی تیسرا رشتہ دار آج میچ میں تو میں اس کی مدد کر دوں گا اس طرح باہمی طور پہ بہت فوائد حاصل ہوں گے تو ان فوائد سے محروم کرنے والا یقین شیطان وہی وہ زور لگاتا ہے کہ کسی طرح سے ان کے درمیان تعلق توڑ دیا جائے اور جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کمزوری شروع ہو جاتی تو آج جو ہم کمزوری کا شکار ہیں وہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو رشتہ داریوں کے معاملے میں بہت مطلب کے عدم توجہ کا شکار ہیں کہ توجہ نہیں کرتے اور کئی مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوں گے کہ سال سال ہو گئے رشتے داروں سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا وہ خیر ان کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ کس حالت میں ہیں تو ذہن نصیب کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جب آنکھ کھولی ہوا سویرا تو ابھی اگر مدنی چینل دیکھ کر ذہن بن جائے تو رشتہ داروں سے رابطہ کر لوں گا دل خوش ہو جائے گا تو عید کے دن خوشی کے ایام میں عموماً صلاح کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اگر عید کے ایام میں ہیں یا اور دیگر خوشی کے ایام میں اس میں اگر روٹا ہوا رشتہ دار ہمارے گھر آ جائے گا تو صلاح بہت جلدی ہو جاتی ہے سر عام طور پر عام دنوں میں اگر ہونا تو وہ پھر پرانے گلے شکوے پھر دوبارہ دوہرائے جاتے ہیں پھر فولوں کی صورتیں ہوتی ہیں پھر شرائط رکھی جاتی ہیں لیکن یہ مواقع ایسے ہیں کہ کوئی چل کر کسی کے گھر چلا جائے جو ناراضگی ہو آپس میں تو امید ہے کہ وہ بھی اس کو مرحبہ کرے گا خوش آمدید کہے گا کاش ایسا ہو جائے تو اب اب یہ ہے نا کہ جیسے ایک شخص ہے اس کے ساتھ دو معاملات ہیں ایک تو یہ کہ اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرنی ہے ایک اس کا اپنا یہ کام ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرنی ہے دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ جو جن رشتہ داروں نے اس سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس سے رشتہ جوڑنا ہے بالکل اب میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس نے شروع کیے ہوئے ہوں لیکن میرا فلاں بھائی ہے اس سے میری چونکہ نہیں بنتی اور میں اس سے مطلب رشتے داری کاٹنے والا ہوں تو اب میں مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ سلا رحمی کر رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے تو میں ایک تو سلا رحمی نہیں کرتا پھر یہ کہ ہر شخص اپنے حقوق گنواتا ہے یعنی ہم میں سے ایک شخص ہے وہ یہ کہے گا کہ میں تو اس کے ساتھ بھی سلارمی کرتا, کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی کرتا ہوں یہ میرے ساتھ نہیں کرتا تو میرا یعنی اس کا میرا یہ حق ہے کہ یہ میرے ساتھ اس میں شروع کرے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کے ساتھ اس میں شروع کروں دونوں جانب ہے یعنی اگر آپ پر ہے اس پر ہے اس کا اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سیلارامی کرے تو آپ پر بھی تو ہے جی بالکل اسی طرح یہ جانب سے دونوں جانب سے معاملہ ہوا اور پھر دیکھیں کہ جو بڑھنا ایک دوسرے کی طرف دونوں جانب سے ہوگا تو اس میں فاصلہ جلدی سمٹ جاتا ہے ایک یہاں پر کھڑا ہوا ہے ایک ادھر کھڑا ہوا ہے اگر ایک ہی چل کے دوسرے کے پاس جائے گا تو اس زیادہ ٹائم لگے گا پہنچنے اور اگر دونوں اپنی اپنی جگہ سے چلیں گے یہ کم وقت میں قریب پہنچ جائیں گے تو یہ اگر ہم ذہن بنا لیں سلارامی کا اور کتا تعلقی سے بچیں اس میں نیتیں بھی اچھی اچھی کریں کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے اخروی فضائل بھی ہیں سلارامی کے یا اگر ہم نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ کہ دنیا میں بھی نقصان اور آخر کا نقصان ابھی گنوایا کہ اللہ کی رحمتوں کو مضبوط نہیں ہوتا اللہ اللہ بھک انہوں نے نیت کی بات کی ہے تو آج ہمارے معاشرے میں سلائی رہنی کی جاتی ہے جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کچھ رشتے داروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اگر سلا رہنے کی بھی جائے تو نیت نہیں کی جاتی میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں تو میری کیا نیت ہے میں کیوں تحفہ دے رہا ہوں اور میں فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے ایک مرتبہ امیر اللہ سنت کی خدمت میں حاضری تھی تو چھوٹے بچے کھیل کی طرف جو ہے زیادہ ہوتے ہیں رابط تو میر اللہ سنت کی ایک عزیزہ بھی تھی جو تھی تو بچے, آ... آ... بچے تھیں تو شاید میں اس کے ساتھ جو کھیلا جاتا ہے تو سوال کیا نا سب کے فرقے... کہ اس کے ساتھ کس نیت سے کھیلا جائے تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اگر ہم دل اس کا بہلاتا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں سلۂ رحمی کی اسی so, طرح چھوٹے شہزادوں کی شادی تھی تو امیر عالیہ سنت نے شہزادہ بلال جو ہیں ان کو ہار پہنایا ان کی شادی تھی تو نگران شعراء نے سوال کیا کہ آپ نے کس نیت سے ہار پہنایا ہے تو امیر علیہ سنت نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا سلیہ رحمی یہ نہیں دار کے ساتھ حسنِ سلوک تو یہ دیکھیے سیلا رحمی کرنا کتنا آسان ہے ہم گھر میں رہتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں ہیں گھر والے ہیں تو ہم جب بھی ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں تو میں نیت کر لینی چاہیے سیلا رحمی لیکن شیطان ہمیں جو ہے وہ نیت نیتیں نہیں کرنے دیتا اور ہم بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح بازو کا جو ہے وہ رشتہ داروں کی جو ہے مدد کی جاتی ہے رقم دی جاتی ہے تو بغیر نیت سلا رحمی کے بازوقات رقم دے دی, دی جاتی ہے تو رقم بھی گئی سواب بھی نہ ملا کیونکہ ان ملا بنیات یہ بخاری یہ کی پہلی ہے جسے پاک ہے کہ اعمال کا دور وغیرہ نیتوں پر ہے تو اگر نیت کیے بغیر ہم نے کسی سے اس میں سلوک کیا بھی تو ہمیں سواب نہیں ملے گا دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ فوائد حاصل ہو جائیں لیکن آخرت کے آخرت کا جو ثواب ہے جنت کا جو داخلہ ہے اس کی کیا کیسی صورت ہو سکے گی کہ جب ہم نیتیں جو ہے وہ نہیں کریں گے امیر علیہ سنت مد اللہ علیہ ہمیشہ نیت کی طرف توجہ جو ہے وہ دلاتے رہتے ہیں کہ اس پر بھی یہ نیت کر لیں اس پر بھی نیت کر لیں آپ نے تو ایک ایک عمل کے اندر کئی کئی نیتوں کا جو ہے وہ درخت دیا ہے ہمیں سلائی جب بھی ہم کسی رشتے دار کے ساتھ سلائی رحمی کرتے ہیں تو ہمیں سلائی رحمی کی رشتے دار کے ساتھ حسن سلوک کی نیت ضرور کر لینے چاہیے. انشاءاللہ, انشاءاللہ. میں میں کرنا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ کے بنا تو ایک رشتہ دار دوسرے کے پاس جائے اب دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اگر فلوں کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو قبول کرے اب وہاں پر مانے کے, اکڑ جانا کہ جناب اب گوشت کسی نے بھیج دیا یا وہ خود چل کر گوشت لے کر آ گیا بہانے سے کہ عید کے یا میں چلو میں گوشت لے کے جاتا ہوں سولو بھی ہو جائے گی اور ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی اب جس کے گھر گیا وہ اس کو مرحبہ کہے اب یہ بہت کم ہوں گے ویسے لیکن ایسے بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ شاید اس کو دتکار دیں کہ نہیں چاہیے تمہارا گوشت لے جا واپس آج تمہیں ہم یاد آئے اس قسم کے کالیمات کہہ کر آپ نے اپنا مزید خسارا کر لیا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی کہ وہ آگے بڑھا لیکن آپ نے آگے سے قبول نہیں کیا تو اب ببال آپ پر ہوگا تو کیا ابھی اتنی سخت ہے ہم نے کہ ہم ان چیزوں کے ببال بات یہ کہ یہ تو ایک موضوع لے کر ہم ابھی یہ گفتگو جاری ہے قطع رحمی کے حوالے سے سلہ رقمی کے حوالے سے اس کے علاوہ کتنے دیگر معاملات ہیں کہ اللہ اور بھی کسی کی کئی قسم کے گناہ ہوں گے جو انسان کے سر پر ہوتے ہیں آپ اس گٹھڑی میں مزید کچھ چیزیں ڈالنے کی مطلب تو اس بوجھ کو کم کرنا چاہیے لقت کم کرنا چاہیے توبہ کر لینی چاہیے تو آج موضوع چونکہ یہ ہے تیس حوالے سے کہ قطار رحمی کا وہاں پر مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر کوئی صلاح کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس دل کے ساتھ آیا اپنے من کو منا کر آیا اور ایک ذہن بنا کر آیا تو وہ اگر آ گیا ہے تو آپ بھی اس کو مرحبہ کہیں بالکل صحیح ہے اور جیسے فضیلتوں کا ذکر کیا گیا تو سلام کرنے والا فضیلت میں زیادہ جواب دینے والے کے آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ وہ سلام میں پہل کرنے والا ہے تو سلام میں پہل کرنے والا فضیلت حاصل کر رہا ہے تو ہم بھی سلام میں مطلب پہل کرنے والے بنیں تاکہ فضیلتوں سے ہمیں بھی حصہ ملے اور جو ہم سے صلا رحمی کے لیے آیا ہے اگر ہم سے ہمارا اس سے قطع تعلق تھا تو جس طرح ہم اگر اس کے پاس پہنچتے تو نہ جانے کتنی گھاٹیاں عبور کرنا پڑتی گھر والوں کی کتنے کوسنے سینے پڑتے اور کوئی کس انداز سے شیطان کے روپ میں آ کر ہمیں سمجھاتا کہ بھائی دیکھو اس نے فلاں موکے کو بھی تمہیں نہیں بلایا تھا اس نے تو فنا اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تمہیں اس نے یاد نہیں کیا تھا اس نے آخری دنوں میں کسی کے ذریعے بس یہ پیغام بھیجوا دیا تھا کہ اس کو بول دینا کہ اور ہمیں تو فنا تھا تو یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ میری بھائی کی بیٹی تھی اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے تو اس طرح کے وسوں سے دینے والے اور بات کرنے والے اور بات کا بتنگڑ بنا کر اس کو سلا رحمی سے دور رکھنے والے بہت سارے ہوں گے عوامل لیکن وہ ان ساری گھاٹوں کو گور کر کے آپ کی طرف چل کر آیا تو اب ظاہر ہے آپ کا یہ اب اتنا تو کم از کم ہے کہ آپ اس کو برہاوا کہیں اور اس کا استقبال کریں اور سارے گلے شکوے دور کر دیں دیکھیں شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا بلکہ اس نے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو ذکر کیا جس میں اس نے بیان کیا کہ اے اللہ میں جہنم میں تیرے بندوں کو لے جاؤں گا یعنی ان کو بہکاتا رہوں گا اور اللہ تبارک و تعلیٰ نے نشاط فرمایا کہ میں تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو جہنم کو جو نا اس سے بھر دوں گا تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ شیطان ہمیں قطا رحمی کی طرف لے جائے گا اسے پتا ہے کہ اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اس میں بندوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں بندے کی خلاصی ہو رہی ہے چھٹکارا ہو رہا ہے تو بندے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بن جائے اس لیے شیطان ہمیں ہر طرح سے وسوتیں دے رہا ہوگا ہر طرح سے سمجھا رہا ہوگا ابھی جو گفتگو سن بھی رہے ہوں گے ان کے ذہنوں میں بھی بعض اوقات یہ وسوتے آ رہے کہ یہ تو سمجھا رہے ہیں اچھی بات یہی ہونا چاہیے ایسا کیا تھا تو ظلم نہیں, ظلم کیا ان کو چل جائے نا یہ جو گئی یہ کیا ہے یا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم مطلب اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہمیں چونکہ آخرت کا خواب حاصل کرنا ہے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا چاہیے تو جس کو اپنے رب کی رضا چاہیے وہ ان چھوٹی چھوٹی بات یہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پسے پشت ڈال دے اور آگے بڑھ کر اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ جا کر معافی مانگے ان کے ہاتھ جو ان کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ دے ان کے پاؤں پڑ جائیں ان کو کسی طریقے سے منا لے کہ یہ ان اگر ہوئی جس کو ہم وقتی طور پر کہیں گے کہ وقتی طور پر اگر ہمیں لگا کہ ہماری ناک کٹ گئی تو یہ ناک کٹنا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ہماری ناک ناک بڑھ جائے گی ہماری عزت شان بڑھ جائے گی جو اللہ تعالی کے لیے آجزی کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بلند دیا تھا فرماتا ہے تو اچھا اس میں ایک اور بھی وہ ہوگا کہ آپ کو سنت ان کی سلو ہو گئی اب ان کی سولو ہوگی تو شاید کچھ تیسرا رشتے دار ہوگا جو ان کی سولو سے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی ناراضگی سے خوش تھا یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں تو ایسا کو چاہیے کہ پیچیدگیاں پیدا نہ کریں مشکلات نہ بڑھائیں آسانیاں پیدا کریں اگر کسی دو فریقین میں سلو ہو جاتی ہے آپ بھی خوش ہو گئے آگے بڑھ جائے یہ بہت آزمائش ہوتی ہے کہ ان دو کی اگر سلو ہوگی نا تو آپ تیسرا ناراض ہو جاتا ہے تیسرے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ سلو کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے اب ہمارے پاس ایک اور سلسلہ نگرانی شرا کا سنت و برا بیان بھی ہے اور اس کا موضوع بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم ابھی مدنی چینل پر سلسلہ شروع ہوگا اس کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے آمین بے جاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دیکھتے ہیں سلسلہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے صلو وارک وسلم محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل عید الاضحیٰ کے خصوصی سلسلوں کا یہ ایک سلسلہ جاری ہے جس میں الحمدللہ آپ مختلف چیزیں مختلف مناظر مختلف سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں جس میں جہاں علم دین کا حصول ہے وہیں پر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ وہیں پر گناہوں سے بچنے کا ذہن قربانی کیا ایام کس انداز میں گزارنے چاہیے عید کس طرح منائی جاتی ہے آپ مدنی چینل کے ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور الحمد عزوجل کلام سن رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی نعتیں سن رہے ہیں آپ کا اور میرا ساتھ انشاءاللہ عزوجل اللہ تقریباً ایک گھنٹہ تقریباً دو گھنٹے اور چند منٹ تک انشاء اللہ رہے گا اس میں مختلف چیزیں انشاء اللہ مدنی چینل پر آپ دیکھ سکیں گے مثلا شیخ طریق تمیر اہل سنت کا قربانی کی کھالوں کے بستے پر جانا اور وہاں پر آپ کا انداز اور اسلامی بھائیوں سے گفتگو کرنا انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے اسی طریقے سے حاجی حسان کی ملاقات علماء سے ہوئی وہ آپ دیکھ سکیں گے تنظیم المدارس میں ہمارے اراکین شورا نے رکن شورا نے دورہ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہسنت کے سحری کے کیسے انداز ہوتے ہیں اور آپ کے شہزادے کس طریقے سے ملاقات فرماتے ہیں کس طریقے سے ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اسی طریقے سے نگران شورہ حاجی عمران اطاری صلیمہ الباری نے جو غیبت کے اسباب بیان کیے ہیں وہ بھی آپ سن سکیں گے اسے بھی دیکھ سکیں گے اسی طرح فرضی خاکے مدنی خاکے انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ دیکھ سکیں گے مگر کیا چیز کس وقت ہے یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے آپ انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمارے ساتھ رہیے اور ان چیزوں سے نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ انشاء اللہ پیدا ہوگا دلچسپی دینی معلومات انشاءاللہ عز و حاصل ہوگی اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں آئیے مل کر کلام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سجد المسلین اما بعد فاعو بللہ شیطان و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام اشکو محبت مولانا شاخ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرّحمان کا بہت ہی پیارا مشہور زمانہ کلام آئیے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے جائے جے کہوں کے بارے مہوں بجے پیمنی کا بجے تجھے بادنگ بدھ hey sa sa li qadamo bay'a fi ussayi ya rasul allah ul qadam baban ya kullai innaka qad khuliqta li nash تجھے آ جے پا کے ماں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک و سلام پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں نعتیہ کلام میں مناقب میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ شاء کوشش کی جائے گی کہ آپ کی فرمائش پوری کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو چیز دیکھیں گے اس کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں مدنی چینل کو آپ نے عید کے دنوں میں کیسا محسوس کیا یہ بھی آپ اپنے تاثرات بھی آواز کی صورت میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ نے شیخ ریکت امیر اہل سنت کے یقیناً بکثرت مدنی مذاکرے سنے اور دیکھے ہوں گے کچھ ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے کبھی کبھی مذاکرے دیکھے ہوں گے مگر امیر اہل سنت کا ایک انداز ہے وہ کیا ہم کو اے اطار سنی عالموں سے پیار ہم کو اے اطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے یعنی امیر اہل سنت نے جب سے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی بلکہ اس سے بھی پہلے علماء سے محبت علماء سے ملاقات علماء کی دست بوسی اسلامی بھائیوں کو علماء کے قریب کرنا بلکہ دعوت اسلامی کے اندر ایک عالم گر بنا دینا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جامعت المدینہ کھول دینا کہ وہاں سے اسلامی بھائی جو ہے وہ علماء بنے مدنی بنے اور دین کی خدمت دنیا بھر میں پہنچ کر کریں تو امیر علیہ سنت کا ایک یہ درد ہے کہ دین کی خدمت علماء یقیناً ایک بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اسی لیے آپ علماء سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں چاہے وہ جامعات المدینہ کے علماء ہوں یا اس کے علاوہ وہ باہر کے علماء ہوں سنی علماء سے امیر علیہ سنت کی محبت کا ایک انداز ہے اور آپ کی تربیت ہے کہ شورا اراکین شعرا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اسلامی بھائی علماء سے محبت کرتے ہیں اور مجھے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے یقیناً ہمیں بھی علماء سے محبت کرنی چاہیے علماء کی محبت دین کا حصہ ہے علماء سے علم کی وجہ سے محبت کرنا یقیناً بہت افضل ہے تو علماء سے جب محبت کرتے ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ علماء جیسے دعوت اسلامی کہ اسلامی بھائی عراقی نے شورہ جب علماء کا تعارف کہیں کرواتے ہیں علماء کو لے کر جاتے ہیں دورہ کرواتے ہیں جامعۃ المدینہ میں لے کر آتے ہیں المدینہ العلمیہ میں لے کر آتے ہیں اسی طرح علماء کرام نے یہ فضیلت بخشی کہ رکن شورا حاجی صلی اللہ علیہ الباری کو اپنے یہاں تنظیم المدارس کا دورہ کروایا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں علماء کے بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا چاہیے یا جب بھی دو اسلامی بھائی ملاقات کریں تو کس انداز، وہ انداز کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ شاء اس ملاقات سے اور اس دورے سے سیکھنے کا موقع ملے گا سلو و الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم جہاں میں پار ہے الحمد للہ عز و جل آج کا یہ مختصر اجتماع تنظیم المدارس پاکستان جو کہ جامعات اعل سنت کا ایک اجتماعی مرکز ہے اس کی نئی عمارت کے لیے یہ جو خرید کردہ عمارت ہے اس کے لیے رکھا گیا اجتماع تو الحمد ہمارے اہل سنت کے بزرگ حضرات ہمارے اکابرین تشریف فرمائے یہاں ان کی صحبت حاصل ہے الحمد للہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برکاتہم ہوں لالیہ آپ کی خواہش ہے کہ علم کی روشنی عام ہو اور مسلمان باعمل بنیں جس کے لیے آپ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء اسی مدنی مقصد کی تکمیل کے لیے الحمدللہ للہ آپ نے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا اور وہ کڑنگ جو آپ کے دل میں تھی آپ اس جذبے کو لے کر چلے اور تا دم بیان دعوت اسلامی کا کام دنیا کے 166 سے زائد ملکوں میں پیغام پہنچ چکا ہے الحمدللہ اللہ جاری ہے اور الحمد جس کا علم علم دوستی امیر اہل سنت کا بین ثبوت آپ کے جامعت المدینہ ہیں دارالفتاحل سنت ہیں اور جو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا شاطی دارہ مدینہ تو علمیہ اور تحقیقات شریعہ اور بے شمار کام ایسے ہیں جو شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت کی خواہش پر دعوت اسلامی سر انجام دے رہی ہے اور الحمد ہمارے جو جامعات اہل سنت ہیں ان کے ساتھ دعوت اسلامیہ اور امیر اہل سنت دامت بارکات الیہ کا تعاون بہت پرانا ہے پہلے بھی تنظیم المدارس اہل سنت کو دعوت اسلامی کی طرف سے دو ملین یعنی بیس لاکھ روپے پیش کئے گئے تھے اور اب الحمدللہ دوبارہ تنظیم المدارس کی اس عمارت کے لیے دعوت اسلامی یہ تیس لاکھ روپے تنظیم المدارس کو پیش کرے گی جس کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل یہ اہل سنت کے اندر جو علم کا کام ہے سنیت کا کام ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ یہ کام مزید اللہ تعالیٰ اور اسے برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے عروج عطا فرمائے اللہ تعالی ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سوروں پر سلامت رکھے اور ہمیں اتفاق اتحاد محبت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے نوہل اکابرین کو برکت عطا فرمائے ہر طرح سے قدم قدم پر حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ تنظیم المدارس اعلی سنت پاکستان اور دعوت اسلامی کی خدمات پر اعلی سنت وجامات کو فخر ہے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے بلا شبہ ان کی خدمات خراج تحسین کے لائق ہیں اور ابھی جو عدیہ دعوت اسلامی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے یقیناً یہ علم میں ایک بہت پیارا تعاون ہے اللہ کریم یہ محبت اسی طرح سلامت رکھے تنظیم المدارس سنت پاکستان اور دعوت اسلامی کامیابی کے ساتھ عشق مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رکھے اس سے پہلے جامعہ نعمیہ میں اس کے جوار میں جب تنظیم المدارس کا دفتر اور بلڈنگ لینے کی نوبت پیش آئی تو اس وقت بھی جناب امیر اہل سنت کی قیادت اور سرپرستی تنظیم المدارس کو حاصل رہی اور یہ اسی کا تسلسل ہے جس کے سلسلے میں کہ آج آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں میں تنظیم المدارس کے مرکزی عاملہ کے تمام اراکین اور دیگر تمام عہدے داران کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اس پر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دل کی گہرانیوں سے سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے دعوت اسلامی اور اس کے تمام شعبہ جات اس کی تمام مدالس اور بالخصوص اس کے بانی و سرپرست جناب حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دامد برکات کے کام کی قبولیت کے لیے بارگاہ رب العزت میں بھی اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں گو بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں میں خواج تحسین پیش کروں گا دابتے اسلامی کے ان تمام مرکزی عراقین کا جنہوں نے اور خصوصیت کے ساتھ امیر اہل سنت کا کہ جنہوں نے پہلے بھی تنظیم کے ساتھ اپنی دلی وابستگی کو برقرار رکھا اور اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج یہاں پر جو مرکزی کیمپس خریدا گیا ہے یہاں پہ اس کے لیے اپنی طرف سے تیس لاکھ روپے جو ہیں وہ مرکزی کیمپس کی خرید کے لیے دیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعوت اسلامی کا قافلہ عشق و محبت امیر علیہ سنت حضرت مولانا محمد علیاست تھار قادری دامت برکات و کی قیادت میں روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اپنی منزل کی جانب روا دوا ہے اللہ کریم سے دن دوگنی رات دوگنی ترقی طا فرمائے اور خاص طور پر مدنی چینل کی صورت میں جو ان کی نئی خاوش سامنے آئی ہے وہ بہت مفید اور مؤثر ہے ہر گھر کے اندر مدنی چینل کی صورت کے اندر ایک دین کا معلم موجود ہے جس سے لوگ دین کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں دینی باتیں سیکھ رہے ہیں سنتیں سیکھ رہے ہیں اور سنتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کے مدنی چینل نے ہر گھر کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے اللہ کریم اسے مزید کامیابی آتا فرمائے ہم کو اے سنی عالی مو سے پیاری ہے ہم کو اے سنی عالی مو سے پیاری ہے انشاء صلی الحبیب الله صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وََ وصَبی وبرکہ وسلم پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا علم دوستی امیر اہل سنت کی علم دوستی کے سبب یہ تمام چیزیں معاہد وجود میں آ رہی ہیں اور یقیناً تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان یہ ایک وہ ادارہ ہے کہ جس کے تحت دعوت اسلامی کے طلباء جو عالم بننے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی امتحانات دے کر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں امتحان دے کر وہاں سے شہادت العالمیہ کی سند حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے دعوت اسلامی پر بانی دعوت اسلامی پر کرور و برکت نازل فرمائے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایک انداز ہے الحمد عزوجل کہ جس شخص کے دل میں دین کو بڑھانے کا جذبہ موجود ہے کہ دین پھیلنا چاہیے اولاً وہ خود عمل کرتا ہے اور اس کا اپنا عمل لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ بنتا ہے کہ لوگ علم سیکھ کر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں امیر اللہ سنت کی ذات ہمارے سامنے ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کی مدنی چینل کے ناظرین کی کالز یقیناً وہ کالز ریکارڈ کروا رہے ہوں گے ان کے کی کیا تاثرات ہیں مدنی چینل کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آئیے کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام جن ردا اٹاری میں خیر پور سے بات کر رہا ہوں آپ سب بھائیوں کو اور مندر جنوں کے ناظرین کو میری طرف سے عید کی مبارک ہو اور थै. میری خواہش یہ ہے نام سننا چاہتا ہوں وہ तो ہو تو سنما دیجئے. اسلام حضور یہ تمام مدنی چینل اور تمام اعلان اسلام کو میں عید مبارک کہتا ہوں اپنی سے اور میری فرمائش ہے نعت کی سنا دیں تو مدینہ مدینہ کہ تیری رحمتوں کا دریا سریا میں چل رہا ہے جزاک اللہ و السلام و علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے ماشاءاللہ نعتوں کی فرمائش بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو کی کی مبارکباد بھی الحمدللہ للہ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں امیر اہل سنت کے معامولات میں سے یہ بھی ہے کہ صرف رمضان المبارک میں ہی روزوں کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ امیر سنت الحمد سال کے اکثر ایام روزے سے ہوتے ہیں خود بتانا پسند نہیں فرماتے مگر ہم یہاں ترغیب کے بیان کرتے ہیں تاکہ سن کر عمل کا جذبہ پیدا ہو ظاہر ہے کہ ایک جو مرید ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر کے طریقوں کو فالو کرے اس کے پیچھے چلیں تو امیر لہسنت کثرت سے روزے رکھتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں جتنے روزے رکھ سکے رکھیں خصوصاً ذی الحجہ کا مہینہ اس میں تو روزوں کی کثرت کرنی چاہیے اور ابتدائی جو 10 دن ہے اس کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں تو یہاں تک آیا جو 10 دن پورے ہو چکے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ان ایام کی ہے تو جنہوں نے رکھے ماشاءاللہ انہوں نے خوب برکتیں لوٹی ہوں گی آئی امیر سنت کے سحری کے انداز آپ کو دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پر مزا ہوتی میں ہوتا کے میری میں دہا دہا صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ و وبارک وسلم پیارو محترم اسلامی چینل کے ناظرین شیخ طریقت امیر سنت کے سحری کے انداز اور آپ کے ساتھ شریک اسلامی بھائیوں کے سحری کے انداز آپ نے ملاحظہ فرمائے سادگی کا انداز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نظر آتا ہے امیر سنت, کی سیرت میں سادگی امیر سنت کی سیرت میں ایک ایسی چیز جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے نظر آتی ہے الحمد ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کا مفہوم عرض کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ جل فائدہ ہوگا میرے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سلام کہتے ہیں اور سلام کہنے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کو بخش دیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم تو پیارے و محترم اسلائی بھائیوں عادت بنائیے کہ جب ملاقات ہو خصوصا عید المبارک کا عید الاضحی کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جن سے ہم مہینوں نہیں ملتے جن سے ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں تو ان سے بھی عید کے موقع پر ملتے ہیں ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جن سے ہمارا ملنا روز کا ملنا ہوتا ہے تو مصافحہ کریں یا معانقہ کریں تو اس چیز کی بھی عادت بنائیے کہ اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو کوئی وجہ ایسی وجہ نہ ہو جو درود پاک پڑھنے سے روک رہی ہو تو سلام کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ شاء اس حدیث کی روح سے اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کا سبب مغفرت فرما دے تو آدمی کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل ناز... مدنی چینل کے ناظرین کی خواہشات اور ان کی فرمائشیں ہمارے سامنے ہیں آئیے فرمائش کے مطابق ایک کلام سنتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی عل محمد اونا سہی دینا بولنا ہم لے آئلہ سہی دینا بولنا محمد لو و و محمد سب سے اولا روا ران دے دے سب سے پارا را رو را کا پیارا مارا دے دے دونوں راگا دو مارانا جن کے تلے ووگا دھو دھو گن سے آبے حیا کے تلے وو گادو دھو جکے تب کا دن کے توکو دھو گن سے آبے حیا جانے مسیح ہمارا ندی ہونا شہید نہ حسن کھاتا جس کے نمک کی رام دیس کی تو سلطن دے دی ہے جیسے سب کا پودا دام ہے ان کا اونے کا پودا را ر ہمزہ دو <laughs> بيك سون کا سہارا ہمارا نبی اللہ ہم نام پر لے علی سیدنا و ہودا نام صلی صل اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فرمائش پر کلام سنا اور ماشاء اللہ کلام بھی جس میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کے ایسے اور صاف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائے ہیں مزید کچھ کالز ہیں اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کال سنوا دیجیے صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد سلطان اختاری بدین کے اعتراف گوٹ محمد یوسف عمرانی سے جی ہماری ہماری یہ فرمائش ہے کہ ہمیں نات سنا دیجیے ہمیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے شبان اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے امیر علیہ سنت کا وہ کلام کہ جو جس کو وہ شہرت حاصل ہوئی کہ عام طور پر کلاموں کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوتی ضرور آپ کو سنائیں گے مگر شیخ طریقت امیر الیہ سنت کے شہزادے کی زیارت کرواتے ہیں ان کا ایک پیکج ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل آپ کو کلام بھی سنائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و و بارک اے جگ یسوان تم سے ری جنا تم دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہوں بے بس ہوں مو نت میں سٹ کے جا مجھ مچم سور کے تاپوا تم ہو ستم تم کا multimodal <laughs> <laughs> خود <سؤال> کیتس <سؤال> صلو علی الحبیب صلی اللہ وبارک و و پیارے اسلامی اپنے شہزاد حضور کی ملاقات کے مناظر ملاحدہ باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر احل سنت کے شہزادے تقریبا ہفتے میں ایک مرتبہ عام ملاقات فرماتے ہیں جس میں اسلامی بھائی دور دراز سے آ کر ملاقات ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں دم کرواتے ہیں اور الحمد للہ فائدہ ہوتا ہے تب ہی آتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پچھلے دنوں ایک مدنی باہر بھی غالباً مدنی چینل پر یوں آن ہوئی کہ ایک ایسا مریض تھا کہ بظاہر اس کا مرض ڈاکٹروں کی ڈاکٹری کے مطابق درست نہیں ہوتا تھا مگر الحمد للہ شیخ طریقہ تنور سنت کے شہزادے کے دم کی برکت سے وہ شفا یاب ہو گئے اور امیر اللہ سنت یقیناً یہ امیر سنت ہی کی کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو کرامات عطا فرمائی یوں ہی آپ کے شہزادے کے دم میں بھی یہ برکت رکھی کہ الحمدللہ عزوجل اس مریض کو شفا حاصل ہوئی جانے سے پہلے ایک اسلامی بھائی نے سلطان تاری نے ایک ناد کی فرمائش کی تھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا آئیے کلام سنتے ہیں جو کہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی مشہور و معروف کلام ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے آئیے صلی صل اللہ تعالی محمد ندی نل ندی نل لے ادا در بولا دھ در ریون کوئی مدیل رے میرار تیرا مدنے بدین بار پلان تیری جب بیب بی ہو جنگ میں عی لو میرے ہاتھ میں تو مانا میرے باب میں تم مدنی بدنی والے فلے بلا ددین اگر رے ہو تیرا رو چین میں اگر رے ہو بیرا رو ف مسوی لانا آج پد لگانا مدنی منی نیوا پلاد نلادی نا پل تلیا دتی ن ترے رنگ رہے ہمیں مچارا ہم ماں سے بچارا بدنے مدی نی با ریلا اللہ شیخ تریقہ تو میری کیا کتنا ہی پیارا یہ کلام ہے اور اس کا ایک شعر تیری جب کے دید ہوگی ہی میری عید ہوگی آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید الفطر آتی ہے عید الاضحیٰ آتی ہے عید اور خوشی یہ آپس میں یوں سمجھیں کہ لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں کہ عید پر خوشی کا اظہار کرنا ویسے ہی مستحب ہے افضل ہے مگر امیر علیہ سنت اس کلام میں یہ بیان فرما رہے ہیں اشارہ یہ مل رہا ہے کہ ایک عاشق کی عید اسی وقت ہوگی جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی زیارت ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی آپ علیہ السلاۃ وسلام کی جس رات خواب میں زیارت ہو جائے وہی صبح میرے لیے عید کا دن ہوگا کیونکہ بظاہر عید الفطر اور عید الاضحی یقیناً یہ عید ضرور ہے مگر حقیقی خوشی کا حاصل ہوتی ہے جب آدمی کو وہ چیز ملے جس سے وہ پسند کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے محبت کر جا... کرتا ہے وہ چیز مل جائے تو وہ سب سے بڑی خوشی تو سب سے بڑی خوشی پر سب سے بڑی, بڑی عید اور ایک عاشق کی یہی تمنا ہے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کی اس کو خواب میں زیارت ہو حقیقت میں زیارت ہو اور جنت البقیع میں قربت ملے جنت البقی میں مدفن ملے آقا کے قدموں کی قربت ملے اور جنت الفردوس میں آک کریم علیہ السلاۃ وسلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے یہی یقیناً ایک عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں روزہ انور کیا دیدار کریں تو اگر کوئی اسلامی بھائی یہ چاہتا ہے بلکہ ہر اسلامی بھائی یہ چاہتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کے دیدار کا شربت پیے تو وہ کیا کرے کون سا ایسا عمل کرے کہ جو آپ علیہ سلاۃ والسلام کی زیارت کے اسے قریب لے جائے اسے خواب میں سرکار علیہ صلاح السلام کی زیارت ہو جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت ایسا عمل ہے کہ جو آپ علیہ صلاح و سلام کی زیارت کے قریب لے جاتا ہے مگر یاد رکھیے کہ جب درود پاک پڑھیں تو یہ نیت نہ ہو کہ میں درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خواب میں زیارت ہو یہ نیت نہ ہو بس پڑھتے چلے جائیں ثواب کی نیت سے آپ علیہ صلاح والسلام کی محبت کی وجہ سے تو انشاءاللہ شاء اللہ دیدار کا شربت پائیں گے اب یوں تصور کریں کہ جس شخص کو کسی چیز کی تمنا ہوتی ہے تو جس چیز کی تمنا ہوتی ہے وہ اسے خواب میں نظر آ جاتی ہے یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص پیاسا سو جائے بغیر پانی پیئے اس کی آنکھ لگ جائے تو خواب میں وہ پانی دیکھتا ہے بھوکا سو جائے تو خواب میں اسے کھانا نظر آتا ہے تو وجہ کیا ہے کہ پانی اور کھانے کی طرف اس کا التفات ہے اس کی تمنا ہے اس کی خواہش ہے تو ایسے ہی دل میں اگر آپ علیہ السلاط والسلام کی زیارت کی تمنا ہوگی تو ان شاء اللہ آکا کری ملیہ سلاۃ وسلام کی زیارت کا شربت پیے گا مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے پیغامات سنانا چاہتے ہیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین نے جو ہمیں کال ریکارڈ کروائی ہیں ان میں سے ایک ناظر کے کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں صلی صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کراچی بار منظور کالونی سے سب کو آپ کو دل ہی مبارک ہو اللہ، کو بھی مبارک میرا سوال ہے کہ نادی جی فرمائش مولا یا سلی دائی مدنی چینل سے ہم کو پیار ہے الحمدللہ للہ مدنی چینل بول سب دل سے پیار کرتے ہیں ہمارا پورا گھر ہر وقت مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں جب بھی ہم کو ٹائم ملتا ہے انشاءاللہ اور حضرت صاحب ہم کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں ہم شروع سے دعوت اسلامی کے اندر اور ابھی بھی ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں السلام کرنا. علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ کے مدنی چینل دعوت اسلامی اور شیخت اہل سنت کے تاثرات مدنی چینل کے ناظرین نے یقیناً سنے آپ کا یہ جملہ کہ جب وقت ملتا ہے تب مدنی چینل دیکھتے ہیں وقت نکال کر مدنی چینل دیکھنے کی عادت بنانی چاہیے جب وقت ملتا ہے یقیناً آپ کثرت سے دیکھتے ہوں گے ہمارا حسن زن ہے کہ آپ مدنی چینل آپ کے گھر میں مدنی چینل ہی چلتا ہوگا مگر جس طرح ہم کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں کالج میں داخلہ لیتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر بڑی بھاری بھاری فیسیں دے کر داخلہ لیتے ہیں اسی طرح پیارے و محترم اسلامی بھائیوں ہمیں دین سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے گھر گھر میں الیکٹرانک مبلک مدنی چینل دعوت اسلامی کا یہ چینل موجود ہے تو ہمیں وقت نکال کر اپنے دن کا وقت مخصوص کر کر اپنے سلسلے مخصوص کر کر ہمیں مدنی چینل دیکھنا چاہیے ان شاء اللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی مگر یاد رکھیے جب بھی مدنی چینل دیکھیں تو کاغذ اور قلم رکھیں وقتاً فوقتاً مدنی پھول بیان کے جاتے ہیں شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں آپ کے ذہنوں میں ہونے والے سوالات کے جوابات بیان کر دیے جاتے ہیں اگر یہ سلسلہ ہوگا تو ان آپ کو مدنی چینل دیکھنے کا اور زیادہ لطف آئے گا آئیے ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں سلو علحیب صلی السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں مجھے یہ ناد سنا دیں دل میں ہو تیری یاد ہوشت نہ ہی ہو یہ نعت سنا دیجیے یہ تمام مدنی چینل والوں کو اور باپا کو آج محمد اطاری صاحب کو اور تمام علماء کرام جتنے بھی ہیں ان سب کو میں بہت بہت عید مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم و برکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جعفر رضا تاری نے خواہش ظاہر کی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ شاید تنہائی ہو کاش یہ ہماری زبان پر جاری ہو اور دل میں بھی یہ کیفیت بن جائے کہ آقا علیہ سلاط وسلام کی یاد ہو اور گوشہ تنہائی ہو یعنی ایک ایسا کونا ہو کہ بس میں اپنے آقا کریم علیہ سلاط و السلام کو یاد کرتا رہوں تو جعفر بھائی انشاءاللہ شاء آپ کی فرمائش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ آپ کی جب فرمائش پوری کی جائے گی تو آپ بھی مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کر لیں مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی جذب کے مطابق ہر ماہ تین دن مدنی قافلے کے سفر کی نیت کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی نیت کر لیں یہ صرف انہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام مدنی چینل کے ناظرین تمام اسلامی بھائیوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ اسے قبول کیجیے ان شاء اللہ آپ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں حاصل پیارے محترم اسلامی بھائیوں آئیے اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں جس کی خواہش ظاہر کی گئی ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علطہ ماشاء ماشاءاللہ مولایا پل دئی مدد کا پیریل پلپ مولا یا پل پلے ولیم دین ابدا حری کا پیریل پلپل ہری گری دش شفاعته والحبيب والذي ترجش شفاعته دیرا والے مو رایا پل پل دیوان و چند مہیم اب دے جا پی پل پی کل مو رایا پل پل دیوان وی دلہ ہری گا پل پی تیار پی دل پوسپا سا دل سیتارا رو رام مولا يا صلق لي وسلم جائمين أباد على حبيبك خير الخلق كل كلهم كل كل كل مولا يا صلق لي وسلم جائمين أباد على حبيبك خير الخلق كل, كل fa iname jude ki duniya wa ba adaa fa iname jude ki duniya wa ba adaa fa iname jude ki duniya wa ba adaa كاين روح حيوان ورمال هذه قولا يا فرس لي وصل دائما ابادا على حبيبك غير المركي كل هي هي مولايا فرس لي وصل على حبيبك غير المركي كل صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وسبِ وبرک و وسلم پیار و محترم اسلامی بھائیوں و مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے اسلامی بھائی نے جو کلام سنایا عربی میں یہ اسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے اور اس قصیدے کو عرب و عجم میں وہ مقبولیت حاصل ہے کہ میرے گمان کے مطابق ایک میرے اندازے کے مطابق غالباً اس سے زیادہ مشہور جو عرب اور عجم دونوں میں جو قصیدہ ہو غالباً اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے اور یقیناً کیوں نہ ہو کہ اسے آپ علیہ سلاۃ والسلام کی طرف سے بھی اس قصیدے کو تائید حاصل ہے پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے انشاءاللہ موقع ملا تو مدنی چینل پر آپ پھر ان شاء اس کی تفصیل ہو سکتا ہے آپ سن چکے ہوں پھر سنتے رہیں گے انشاءاللہ اس وقت ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی مزید کال شامل کرنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا پیغامات ہیں کیا ہیں آئیے ایک کار شامل کرتے ہیں صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آبادشاہ سے بات کر رہا ہوں میرے تمام اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک میرا فرمائش یہ ہے کہ یہ نعت شریف سنائی جائے خاک مجھے کما کر رکھا ہے سنبھال رکھا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ ضرور امجد بھائی کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی بھرپور انشاءاللہ شاء اللہ کوشش کریں گے پیروں محترم اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے میں برائیوں کے بہت سارے اسباب پائے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں نا پریشانیاں ہر ایک دوسرے کو مارنے پر دشمنی پر تلا ہوا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں مثلا جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی پائی جاتی ہے اور یقینا ان مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس چیز کو اپنے میں سے دور کریں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس ماحول کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں جس گھر میں یہ چیزیں نہ ہوں وہ گھر گھر امن کا گہوارہ ہوتا ہے جس ماحول میں یہ چیزیں نہ ہوں یا بہت کم ہوں وہ ماحول امن کا گہوارہ ہوتا ہے جس دکان میں جس کمپنی میں یہ چیزیں نہ ہوں یعنی کوئی جھوٹ نہ بولتا ہو کوئی غیبت نہ کرتا ہو کوئی کسی کی وعدہ خلافی نہ کرتا ہو تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امن بھی پایا جاتا ہے محبت بھی پائی جاتی ہے اتفاق بھی پایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہی انہیں جرائم میں سے ایک بڑا جرم جو ہے وہ ہے غیبت خیبت یقیناً ایک کبیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرمت اس کا حرام ہونا قرآن پاک کی آیات میں بیان فرمایا ہے مگر غیبت کے اسباب کیا ہیں غیبت آدمی کرنے پر کیوں آگے بڑھتا ہے غیبت کرتا کیوں ہے یعنی ہم بیانات سنتے ہیں یا ہمیں یہ معلوم ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے اور غیبت کے نتائج برے ہیں مگر پھر بھی ایک مسلمان یا ایک انسان غیبت کی طرف کیوں بڑھتا ہے کیا سبب ہے وہ سبب معلوم ہونا چاہیے جب سبب معلوم ہوگا تو جب سبب کو روک دیں گے تو غیبت کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے غیبت کے اسباب کیا ہے آئیے آپ کو اس سلسلے میں دکھاتے ہیں جو کہ نگران شعرا حاجی محمد عمران اطاری صلیمہ الباری کے بیان کا ایک حصہ ہے جس میں آپ نے غیبت کے وہ اسباب بیان کیے ہیں کہ اگر ان سے ہم رک جائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ کا ایک حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے آئیے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں صلی حبیب صلی اللہ تعالی خلاف جائیں غیبت کے خلاف جائیں نہ قیمت کریں گے نہ سنیں گے میں آپ کو گیبت پر ابھارنے والے اسباب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ چیزیں گیبت کی طرف ابارتی ہیں ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ غصہ کسی نے کچھ کہہ دیا کوئی بھی وجہ سے غصہ آ گیا گسے سے بندہ گیبت کی طرف چلا جاتا ہے میرے امیر سنت بڑی عبرت والی روایت نقل کرتے ہیں کہ مشبوب رب العباد راحت قلب ناشاد عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ایک عبرت بنیاد ہے جہنم ایک دروازہ ہے اس وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گنا کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو غصہ یہ غیبت پر ابھارتا ہے اللہ تعالیٰ میں نرمی عطا فرمائیں پھر بوگس اور کینہ یہ بھی غیبت کا سبب ہے اگر کسی کے ساتھ بوگس ہو جائے کسی کے ساتھ کینہ ہو جائے تو اس سے بھی غیبت کی طرف آدمی چل پڑتا ہے حضرت سعید ابن عباس سعودی اللہ تعالیٰ عنما کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے تین قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں اٹھتی قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو وہ بھائی جو بلا مسلط شرحی آپس میں ناراض ہوں اسی طرح ایک اور روایت میں کہ شابان کی پندرہ شب میں اللہ از اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے لیکن مشرق وہ کینہ پرور نہیں بخشا جاتا تو یہ وہ اور کینا ہے کہ جس میں پڑھ کر آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا اسی طرح تیسلا سبب حسد بہت اہم سبب ہے آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہوئی اب اس نہ آپ کا کوئی بگاڑا تھوڑی ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے اب اس کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اب اس کی چند برائیاں بالفل آپ کو پتا ہے اور آپ وہ برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں تو آخر اس غیبت پر کس شے نے ابھارا چوتھا سبب گہرے دوست کی حمایت کا جذبہ بیجا یہ جو ذاتی دوستیاں ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے بندہ گیبتوں میں پڑ جاتا ہے اس کی وہ سائڈ لینی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی کئی اوقات وہ گیبت میں پڑتا ہے زیادہ بولنے کی عادت جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ کیبتیں کر جاتا ہے اس کا ذہنی اگر نہیں ہوگا گیبت سے بچنے گا نمبر چھ تنز کرنے کی عادت ایسا شبد بھی قیبت میں پڑ جاتا ہے نمبر سات ہنسی مزاق کی عادت ایسا دوسروں کو ہنسانے کی لوگوں کی نقلیں اتار کر گیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اس کو ہنسانا ہے وہ کسی نہ کسی کی تو نقل کر کے ہی ہنسائے گا اب جس کی نقل کی جا رہی ہے اس کو چلے وہ سامنے بیٹا وہ ہنو رہا ہے تو اس کی دلا داری کا سبب بن رہا ہو یہی کہ اس کے پیٹ پیچھے کرے گا کہ اس کو برا نہ کرا تو اس کی قیمت ہو جائے گی اسی طرح گھریلو نا چاقیا اللہ ان حالات میں گیبت سے بچنا قریب بار ناممکن ہے بالخصوص اگر کسی کی منگنی ٹوٹ گئی اب جوت کا بوتان کا تومت کا چگلوں کا دربادہ کھلا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وہ ایسے ہیں وہ کہتا تھا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا وہ ہم نے تو ابھی معلومات کی تو پتہ چلا یہ ایسا ہے تو ہم تو یوں کرتے تو تو وہ کرتے تھے میں تو یوں منا کیا تھا میں یوں منا کیا تھا وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے تو لڑکی پر ماض تومہ ما تو لڑکے پر ماض تومہ ما تو ان کی جیبت ان کی جیبت, ان کی برائی ان کی برائی تو ماموں کے گھر کی برائی تو چچا کے گھر کی برائی تو پھپھی کے گھر کی برائی تو داماد کی برائی تو ساس کی برائی تو بہو کی برائی تو نن کی برائی بہو نہیں تو ساس اور بیٹی لگے ہوئے ہیں تو ساس اور بیٹی نہیں تو بہو لگی ہوئی ہے تو پتا نہیں کیا تماشا ہے تومت ہے بہتان ہے تگلی ہے گیبت ہے یہ حرام جہنم میں لے جانے کام کا وبا لے کر بگیر توبہ کیے قبر میں اتر گئے بنے گا کیا ایک کاش ہماری سوچ بن جائے کاش ہمیں سمجھ آ جائے گا ہم غلط کر رہے ہیں اسی طرح رشتے داروں دوستوں سے ناراض کیا یہ بھی غیبت اور ابارتی ہے اسی طرح گیلا شکوا کرنے کی عادت بس بیٹھے بیٹھے گلا شکوا کرتے ہی رہنا ہے ارے بھائی چپ ہو جاؤ اللہ سے ہی دعا کر لو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دو کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی اس کو بولنے کی یہ ہو رہا ہے صبر کر لو تکلیف پر صبر کر لو کسی کی ازیت پر صبر کر لو بھائی صبر کر لو صبر کر لو صبر کر لو برداشت نہیں رہا آج ہمارے میں صبر نہیں رہا علم ہے بدھ نہیں ہے آؤ میں آپ کو علم و بدھ باری کا مدنی ہندسکہ دیتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اشاد فرمایا اماما باندھو تمہارا علم بڑھے گا سرکار صلی اللہ علی تعالی وسلم فرمایا اماما باندھو وکار زیادہ ہوگا اسی طرح تکبر وہمی طبیعت بے جا تنقیدی ذہن یعنی تنقید بےجا کا مریض اصل آدمی کی براہ راست اصلاح کرنے کے بجائے عموماً دوسروں کے آگے گیبتیں کرتا پھرتا گیبت کی ہلاکت سامانیوں اور اس کی دینی اور دنیاوی نقصانات سے نہ واقفیت بے جا جذباتیت اور بڑا نکالے بگر سکون نہ ملنا نمبر سولہ خوف خدا از وجاللہ کی کمی نمبر سترہ عذاب علاحی سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنے کی عادت نہ ہونا بہرحال جو گیبت کی آفت سے بچنا اور قبر و جہنم کے عذاب سے نجات کا آرزو مند ہو اسے بیان کردہ ان اسباب اور اس کے علاوہ بھی غیبت پر ابھارنے والی اشیاء کا علاج کرنا نہایت ضروری ہے حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک تہائی عذاب غیبت سے ایک تہائی تگلی سے اور ایک تہائی پیشاب کے چیتوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت کی ان ہولاکیوں سے محفوظ فرمائے کی بت کے خلاف جنگ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے نہ قیمت کریں گے نقیبت سنیں گے قیمت کے خلاف جنگی کے خلاف جنگ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے سلوح صلی اللہ تعالی محمد ولا علیہ وسلم وبارک وسلم پیار اسلامی بھائیوں آپ نے نگران شورا حاجی محمد عمران طاری صلی اللہ علیہ وسلم الباری کے بیان کا ایک حصہ ملاحظہ فرمایا غیبت کے اسباب بیان کیے جا رہے تھے کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ہمارا سلسلہ جاری ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کبھی سلسلہ جاری ہے آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں صلو اور الحبیب صلی اللہ وسلم السلام علیکم وعلیکم سیدوشاہ میرپور سے میں بات کر رہا ہوں تو مدنی چینل کی نشریات تو بہت زبردست بہت خوبصورت ہے اللہ تو میری طرف سے مدنی چینل والے جتنے نشریات والے ہیں سب کو عید مبارک اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک خصوصی بابا جان کو میری طرف سے عید مبارک اور میری فرمائش ہے یہ نعت سنا دیں لمیاتی نذیروں کا فی نظر یہ نہ سنا دیں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آمد جو ہے نا مدنی چینل اسی کو اسی آمین طرح آمین جاری آمین اور ساری رکھے اور دعاؤں میں مجھے میرے لیے دعا بھی کریں اور میرے والد صاحب فوت ابھی بھی تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے تو بابا جان سے بھی درخواست ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی مفرت کے لیے دعا بھی کریں والسلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کی آپ کے عزیز و اقریبا میں جو جو فوت ہو چکے ہیں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے آپ کے والد کی قبر کے منازل کو اللہ رب العزت آسان فرمائے اور قبر ان کے لیے رب کریم اضا و جل کو شادہ فرما دے آپ نے اکناعات کی فرمائش بھی ظاہر کی ماشاءاللہ اللہ مدنی چینل آپ کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ مدنی چینل بکثرت دیکھتے ہیں خود بھی مدنی چینل دیکھیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیں انشاءاللہ شاء اللہ جل برکت نصیب ہوں گی آئیے کلام اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جس کی فرمائش جعفر رضا تاری نے کچھ دیر پہلے کی تھی دل میں ہو یاد تیری گوشا تنہائی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد دل tanhai kho phir to khabte ne ajab anjuman ara सते में جہاں او جانے جہاں دودھی تماشا ہو کہ تو خلدت آج کھلنے دیتے آج جو پر نہیں کھلنے گوش ہے تنہائی اشقان رسول کی ایک تمنا دیکھی جاتی ہے ان کے کلام میں ناتیہ کلام میں منقبتوں میں استغاثوں میں ایک جو تمنا دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ مرتے وقت سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے مرتے وقت آقا کریم علیہ السلاۃ والسلام کے قدموں کے قریب ہونا نصیب ہو جائے جنت البقی مدفن ہو جائے یہ ایک عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے اور اس کا اظہار کتابوں میں بھی ہوتا ہے تصنیف میں اور نظم کی صورت میں اشعار کی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے وجہ کیا ہے کیا حاصل ہوگا مرنے کے بعد تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اب روح نکل گئی اب خالی جسم باقی رہ گئے اب تو کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے در حقیقت مرنے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں ایک چیز دوسری یہ کہ جو نزا کی کیفیت ہے مرتے وقت جو آدمی پر کیفیت ہوتی ہے عموماً وہ تکلیف دہ ہے سختی ہے اور اس سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نزا کی ان سختیوں سے محفوظ فرمائے لیکن اگر خدا نخواستہ وہ سختیاں ہیں یا جو سختی عام طور پر ہوتی ہے وہ سختی ہے اور اس کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ ول وسلم کی زیارت شامل حال ہو جائے آپ علیہ السلاۃ کا جلوہ نظر آ جائے تو ایک عاشق رسول اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے مگن ہو جاتا ہے کہ اسے وہ سختی سختی نہیں لگتی بلکہ یہ کچھ ایک شعر اس طریقے سے بھی ہے کہ پھر تو موت کا پھر تو کس طرح ہے وہ مزہ دے پھر تو موت کا, موت کا ہر جھٹکا بھی مجھے مزہ دے اس طریقے سے ایک شعر ہے کہ جس میں شاعر نے کہ اگر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو نزہ کے وقت جو جھٹکے آتے ہیں اس میں بھی مجھے مزہ محسوس ہو کیونکہ میں جو زیارت کر رہا ہوں وہ اللہ کے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی زیارت کا شربت پی رہا ہوں آئیے ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں صلی صل اللہ تعالی علی, محمد علی احمد اطاری سلطانی کبینہ کی ڈویژن کمالیا شہر کمالیا کے گاؤں سات واضح سے حل کر رہا ہوں یہ آپ کا لائیو پروگرام بہت ہی بہت پیارا ہے ہم نے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں امیریا نے سنگت کے وہ جو آپ کو باپا کی وہ آلو کے مرکز پہ جانا باپا سے تحریر فرمانا الحمدللہ بہت ہی بہت ہی دل کو با رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چا... مدنی چینل کو مدینے کے بارہ چاہ لگا دے آمی. تو زائ نصیب آپ سے مدنی التجا ہے کہ باپا کی وہ جو ناچ ہے نا باپا کے بارے میں میرا پی میرا پی پی یہ سنادے تو بہت آپ کی شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخت طریقہ تمیر اللہ سنت کا قربانی کے کھالوں کے بستے پر جانا انشاءاللہ عزوجل اسی سلسلے میں بھی ہم آپ کو پھر دکھائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ آپ نے جس منقبت کی خواہش ظاہر کی ہے وہ بھی آپ کو سنائیں ایک خوشخبری بھی آپ کو سنا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل کل عید الاضحیٰ کا تیسرا دن اور دوپہر دو بجے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو اونٹ کا نہر لائیو دکھایا جائے گا براہ راست آپ کو اونٹ کا نہر دکھایا جائے گا اور دکھانے کا مقصد شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی وہاں پر زیارت اور امیر علیہ سنت کے قربانی کے وقت اونٹ کے نہر ہونے کے وقت آپ کی کیا کیفیات ہوتی ہیں کیا جذبات ہوتے ہیں اس وقت کیا کلام پڑا جا رہا ہوتا ہے اور عمومی طور پر جب گلی کوچوں میں اونٹ نہر ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ منظر کیا ہوتا ہے اور شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت اور آپ کے قربت میں رہنے والے اسلامی بھائی جب ان کے سامنے اونٹ نہر کیا جاتا ہے کل اونٹ نہر ہوگا ان شاء اللہ اضافل اس وقت کیا منظر ہوگا وہ آپ مدنی چینل پر ان شاء اللہ جلد کل براہ راست تقریباً دو بجے دیکھ سکیں گے اس کی کیفیت تو میں بیان نہیں کر سکتا یقیناً وہ دیکھنے کے بعد ہی آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت قربانی کے دوران اور یہ اونٹ نہر ہوگا اور اس کے باندھنے کا انداز اور اس کے بعد اس کے اجزاء کے متعلق بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے جیسا کہ آپ عید الاضحی کے خصوصی سلسلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے بکرے کی قربانی کا بھی مدنی مذاکرہ فرمایا آپ نے پورا عملی طریقہ دیکھا کون کون سے اعضاء ایسے ہیں کہ جن کو کھانا حرام ہے کون سے اضاء ایسے ہیں جن کو کھانا مکرو ہے مکروح تحریمی ہے کس عظف کو کھانا مکروح تنظیحی ہے کون سا بکرے کا کون سا پارٹ ایسا ہے کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھا آپ زیادہ تناول فرمایا کرتے تھے یہ تمام چیزیں یقیناً آپ نے عید الاضحیٰ کے خصوصی سلسلوں میں دیکھی ہوں گی اسی کی ایک کڑی انشاءاللہ سب جل کل براہ راست آپ اوٹ کے نہر کے دوران دیکھیں گے اور اللہ نے چاہا تو امیر اللہ سنت آپ کو مدنی پھول براہ راست ارشاد فرمائیں گے وہ مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے کہ اونٹ کے اعضاء کے متعلق بھی انشاءاللہ شاء کل کی گفتگو آپ سن سکیں گے تو کل دوپہر دو بجے انشاءاللہ شاء اوٹ اونٹ کا نہر امیر علیہ سنت کی موجودگی میں براہ راست دکھایا جائے گا ضرور دیکھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کیا اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ تعالی السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ شریف سے دا ہوں. میری طرف تمام ذمہ داران دا اسلامی کو عید مبارک صدق اللہ کا سلسلہ الحمد للہ بہترین سلسلہ ہے دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے میری جی مجھے بابا جان کی نعت لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گمبت دیکھ کر کیف ساری ہے کلم پر سبز گمبت دیکھ کر صلاح دیجئے آپ کی بہت مہربانی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اپنی خواہش کا ادھار کیا بہت ساری ناتوں کی فرمائشیں جمع ہو چکی ہیں آئیے ایک کلام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میا تین سو نم کر تین ری رو تبھی نی لے تم ن چ نا جنگ را جی کوتاجو شر تو جی پویتا جی تم تر تو چل دوسرا دو ترا جانا البہرو الحاؤ تو با ہو شروا البروالا بل جھو تبا دے سو تو شیر ہوگے گے گا گے जा जा ना हरि दया दीन विदु काके ना आदि दै दै से ले तू پشو سوا گاتوں گے کرم برنہارے میم رم جھم جھم جم برسن جم دو دے تیرا chama e kham raza Chama-e-Kham-e-Navai-Raza chama e kham e raza jit tere dil meri nayi aankh mera taaye tere dil meri nayi aankh mera شاریہ پہر تھاش آہ تھا جا تو تو جا جا محترا ہوں پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے جو یہ کلام سنا مختلف زبانیں عربی بھی ہے اردو بھی ہے دیگر زبانیں سریانی زبان بھی غالباً ہے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلام کس کا ہے مختلف زبانوں میں یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے جو کہ بریلی کے بادشاہ بریلی کے بادشاہ اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نسبت بریلی کی طرف ہے اور آپ کے جو فالوورز ہیں وہ بریل بریلوی کہلاتے ہیں آپ کا نعتیہ کلام کا ذوق آپ کے لکھنے کا انداز یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ شاعر ہیں ایک بھرپور شاعر ہیں یقینا شاعر ہیں جب آپ کے فتحا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے مفتی ہیں یقیناً مفتی ہیں جو چیز آپ کی دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جب آپ کی کتابیں دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے مصنف ہیں یقیناً مصنف ہیں جب لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز دیکھتے ہیں تو ایک مبلغ ہیں یقیناً مبلغ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت فاضل بریلوی کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ان میں سے ایک خاصیت جو آپ نے میں ملاحظہ کی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مختلف زبانوں کو سجا اور کافیہ برقرار رکھتے ہوئے سرکارد عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ثنا فرمائی ہے ثنا کی ہے سرکار کی بارگاہ میں ثنا عرض کی ہے سرکار علیہ صلاۃ وسلام کی تعریف کی ہے یہ ایک حصہ ہے آپ کے نعتیہ کلام میں یعنی امام اہل سنت کے نعتیہ کلام میں ایسے کلام بھی ملتے ہیں کہ پورے کلام کے اندر ایک بھی نقطہ نہیں ہے یعنی اردو زبان میں نات ہے اور اردو زبان کے ہر تقریباً ہر تیسرے چوتھے حرف کے اندر نقطے ہیں با میں نکتا ہے تا میں نکتا ہے سے بے میں نکتے ہیں تے میں نکتے ہیں سے میں نکتے ہیں جیم میں ہے, چے میں ہے مگر آپ نے نات لکھی مگر ایسی نات لکھی کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے بغیر یعنی ان الفاظوں کو چناؤ کیا کہ جس میں نقطہ نہیں آتا آپ کہیں گے یہ کیا کمال ہے کمال یہ ہے کہ آلہ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ الفاظ ایسے گویا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ جسے چاہتے ہیں اپنے کلام میں شامل کر لیتے ہیں آپ کے پاس بہت بڑی ووکیبلریز ہیں جب ہی ایسے الفاظوں کو چناؤ کرنا جس میں نکتہ ہی نہ ہو یہ اس یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو چند لائنیں لکھتا ہو جو ایک صفحہ لکھتا ہو جو کالم نگار ہو جو شیر لکھتا ہو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے اسی طرح آپ کے کچھ کلام ایسے بھی ہیں کہ جس میں ہونٹ نہیں ملتے پورے کلام کے اندر جو ہے وہ ہوٹ نہیں ملتے ایسے خروب استعمال کیے گئے ہیں کہ جن میں ہوٹ آپس میں نہیں ملتے یہ اعلیٰ حضرت امام احل سنت کا خاصہ ہے اور ایک اور بات جو آپ کو حیرت میں ڈالے گی آپ کی شاعری سے متعلق اور یہ آخری بات ارض کرتا ہوں اس کے بعد اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اعلی حضرت کب لکھتے تھے کب کلام لکھتے تھے صبح میں شام میں رات میں دوپہر میں ایک شاعر شاعری لکھنے کے لیے خاص بیٹھتا ہے مگر اعلیٰ امام علیہ سنت اس وقت نعتیہ کلام اور شاعری اس وقت کیا کرتے تھے کہ جب افتاح سے فتوے لکھنے لکھنے سے اور تصنیف سے جب آپ تھک جاتے تھے تو اس تھکن کو دور کرنے کے لیے گویا کہ جب نعت لکھنا شروع کرتے تھے تو آپ کی تھکن دور ہو جاتی تھی اور وہ نعت ہمارے سامنے ایسی بن کر آتی تھی کہ اس کی مثال اب تک نہیں ملتی تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں جو ریکارڈڈ کلام ہے اور خاص ان لوگوں کے لیے جو مدینے جانے کا شوق رکھتے ہیں آئیے کلام سنتے ہیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہم بھی جائیں گے مدینے اب کی برف ہر برس سے سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو ہم آل آل آل آل دینا آل آل آل آل آل پڑا کرتے تھے جب مدینے کا سفر اختیار کرتے تھے مدرا کام گمے میں آیا سامنے ہو جس محبوب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ کہ سب سے آخیں بند ہو غالب اکثر وقت جو وہ غفلتوں میں گزرتا ہے شاپنگوں میں گزرتا ہے منڈلیوں میں گزرتا ہے دوستوں کے تو اس کے لیے پہلے تو پریکٹس کریں جانے کے لیے ایک تعداد ہے عورتوں کی ایک تعداد جن کا ستر عورت نہیں ہوتا طواف میں بھی تو پہلے دل کو سمارے سدارے آدمی اپنے اتوار کچھ بنائے اپنی اوقات بنا لوں تو چلو اللہ کرے کہ آپ اندر سٹرنگ اسپرنگ, اسپرنگ وہ یوں جا رہے ہیں گمد خطرہ نظر آپ کو خزرا اس طرح یوں سنا تو السلام علیکم یار <اللہ> مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و علا و صحب وبرکہ وسلم پیارے و محترم اسلامی بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمائے ملاحظہ کیے کہ مدینہ جانے والوں کو کس انداز میں امیر علیہ سنت رخصت کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز کے ذریعے نگران شورہ بھی موجود تھے آپ نے محسوس کیا کہ مدینہ جانا یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے اللہ تبارک وطالیہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا اس سے بڑا کام یہ ہے کہ آداب سیکھ کر جانا ادب کے ساتھ جانا اور الحمد یہ ہمارا مدنی ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھاتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مدنی ماحول سے پہلے مدینے ہو کر آئے ہیں ان کی گفتگو سنی ہے اور جب مدنی ماحول میں آنے کے بعد وہ مدینے ہو کر آئے ہیں اس کا انداز اور اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل رہ کر اس کے رسول کے آداب سیکھ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے ادب سیکھ کر مدینے کو چلیں اللہ رب العزت اس پاک در کی نصیب فرمائے ایک پیکج ہے قافلے سے متعلق ان شاء اللہ دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلوان اللہ تعالی علی محمد, محمد مل کر سفر آپ کے بعد بالکل سفر سن سیکھیں گے اس میں سن سنتے سیکھیں گے اس میں آ ہم کرے ملک سفر آدنی پاپی ہم کرے مل کر سفر تیس تی سارا را دن کے مدن گنا تیس تی سردار کرتے رہو تمہیں ماں ملے ہاں سفر کرتے رہو جب تمہیں ماں ملے آؤ مدن پاپ دے ہم کرے مل کر مدن پاپ دے Ändu, سا کر سا مجھے کچھ باد صفائی کرتا رہو میں بہت مجھے کچھ باد کرتا رہو میں بدار مجھے کرتا جزباد بلد بلد رہوں بات کی تربیت کے پابے میں بار سن کی تربیت کے دے میں بار آؤ mm -hmm مدنی پاب میں ہم کرے بیف آؤ مدنی پا ہم کریں مل کر سفر چون می بل چمنی سے جو بچنا چاہ چون بل چمنی سے جو بچنا پو میں دل لگا تدنی پاپو میں دل لگا کے جاتو آؤ مدنی پاپی میں ہم مل کر سفر آؤ مدنی میں ہم کرے مل کر سفر اپنا بنار اس کو راتے لم نمیاں دل تو اپنا پنارے اس کو راتے نم دل تو اپنا اسے کو مدل مدنی ان آمات پر کرتا ہے جو کوئی عمل امل مدنی ان آمات پر کرتا ہے جو کوئی عمل, عمل امل آ میں ہم کریں سبل آ مدنی پابلے میں ہم کریں تین دن خرماں بجونا مدن کابنا تین دن خرم بجو جا مدن کار تین دن خرم بجو اپنا بدایا پل میں گودا پلا میں سابس کا خدایا فل میں گودا پلاؤ مدنی پابے ہم کریں بند سب آؤ مدنی میں ہم کریں <سجار> جو گناہو کے مرض سے سنگ رکھتے تار ہے hay, جو گناہ ہو کے مرد سے ہے اس کے واسطے تیار ہے پاپ تار اس کے واسطے تیار ہے پاپتا تار اس کے واپ تیار ہے میں ہم کریں مل کر سفر اللہ سنت ن سیکھیں اس مش بدل آدھ نکلے میں ہم گری دل سفر علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و صحبہ وسلم وبارک وسلم پیاروں محترم اسلامی بھائیوں آپ نے ملاحظہ کیا یہ پیکج اور یقینا مدنی قافلے سے جس کو محبت ہے اس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی کہ کس انداز میں مدنی قافلوں میں ماشاءاللہ سفر ہو رہا ہے آپ نے مدنی چینل پر اتنی بابرکت چیز ملاحظہ کی بابرکت یوں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں سفر کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے یہ نصیب والوں کا حصہ ہے عام لوگوں کا حصہ بھی نہیں ہے تو آپ مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیں ہاتھوں ہاتھ آپ نے مدنی قافلے کا پیکیج دیکھا امیر اہل سنت کا کلام سنا ان لوگوں کے لیے کیا امیر اہل سنت دعائیں دے رہے ہیں جو مدنی قافلے کے سفر کو اپنا معمول بناتے ہیں ہر ماہ تین دن کا جو مدنی قافلے میں سفر کرے ہر ماہ میں تین دن تو اسے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا دعا دے رہے ہیں کہ وہ خلد میں یعنی جنت میں رہے اور جو مدنی نامات پر عمل کرے اسے حمید اللہ سنت دعاؤں سے نواز رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا ولی بنا لے تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی نیت کیجیے اور نیتوں کا اظہار بھی کیجیے ان شاء اللہ آپ کی نیتیں مدنی چینل پر فلائٹ کی صورت میں چلائی جائیں گی نمبر آپ کے سامنے موجود ہے فار ایس ایم ایس ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے آپ اپنی نیت کا اظہار کیجیے کہ آپ کتنے دن کے مدنی قافلے میں اور کب سفر کر رہے ہیں میرا نام یہ ہے میرا تعلق اس شہر سے ہے اور میں ہاتھ ہاتھوں ہاتھ بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں میں ہاتھوں ہاتھ تیس دن کے مدنی قافلے میں بارہ دن کے مدنی قافلے میں آٹھ دن کے مدنی قافلے میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں آپ نے اسی کلام میں یہ بھی سنا کہ جو اپنے گناہوں کے مرض سے تنگ آ چکا ہے آئیے وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ رضب گناہوں کا مرض بھی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا اپنی نیتوں کا اظہار ہاتھ و ہاتھ ایس ایم ایس کے ذریعے کرنا شروع کر دیں آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں بلکہ کیجئے کہ ہر ماہ دن کے مدنی قافلے میں سفر جدول کے مطابق امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ جدول عطا فرمایا کہ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور ہر بارہ ماہ میں تیس دن مدنی قافلے میں سفر اور زندگی بھر میں کم از کم ایک بار یک مشت بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے یہ تینوں نیتیں کر کر بھی ایک ہی ایس میں آپ اس کا اظہار اپنے نام کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے جنہوں نے ہمیں مدنی قافلے کا ذہن دیا جنہوں نے ہمیں نیک بننے کا ذہن دیا آئیے ان کی ایک منقبت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا بیرے میرا بیرے میرا تیر میرا پی میرا پی میرا میرا تیر میرا تیر میرا میرا ری جس والا میرا ری کس والا میرا ریس دس والا میرا ریلا میرا ری میرا ری میرا میرا میرا میرا پیر را میرا رام چور دادی بڑے یادے رے آشا لندن پیرس رے لندن मोहि <speaking> देख <in foreign language>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 والا میرا ری میرا چا میرا لاری میرا تیاری میرے سونے شرداری سب شریے کا ما لیا سلسے سونا چیتا ترتا رے رے سونے نشرتا مائے پالیہسان دے سونا چی تائے ری گو گودی गीत गा रही है सोयाला सिंह का सरदार मेरा वीर मेरा वीर मेरा वीर मेरा वीर حبیب صلی اللہ تعالی محمد ولا علی وس وبارک وسلم پیارو محترم اسلامی بھائی الحمد للہ مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ جاری ہے جس میں آپ نے یقیناً لطف اٹھایا ہوگا لطف حاصل کیا ہوگا اور علم دین کی بہت ساری باتیں بھی سیکھی ہوں گی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوساف آپ کی भी سننے کی بھی شہادت حاصل کی الحمد للہ اب ہمارے یوں سمجھیں کہ رخصت کا وقت ہوا چاہتا ہے مگر مدنی چینل بند نہیں ہوتا یہ ڈبل بارہ گھنٹے جاری رہتا ہے اور سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ مستقل جاری رہتا ہے الحمد کیونکہ مدنی چینل صرف باب المدینہ کراچی میں یا صرف پاکستان میں یا صرف ایشیا میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ الحمد للہ تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد ممالک میں یہ چینل دیکھا جاتا ہے دیگر سیٹس کے ذریعے نائل سائٹ کے ذریعے اسکائی سائٹ کے ذریعے افریکن سائٹ کے ذریعے الحمد للہ دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے اور اس کے ویور شپ الگ الگ ہوتی رہتی ہے بارہ بجے, بجے پاکستانی ویورس ہو سکتا ہے گھنٹے یہ سلسلے پیش کرتا رہتا ہے نشر کرتا رہتا ہے ان شاء اللہ ہماری تو رخصت ہے یہاں سے مگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے خصوصی سلسلہ آپ دیکھیں گے ایک مدنی خاکہ ہے خصوصی مدنی خاکہ ہے ضرور دیکھیے اور اس کے بعد شیخ طریقت امیر سلط جو قربانی کے کھالوں کے بسے پر تشریف لے گئے اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو مدنی چینل دیکھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین بجا جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے خاکہ دیکھتے ہیں صلی صل اللہ تعالیٰ